الحمد اللہ, اللہ پہ نشست میں ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ اللہ رب العالمین نے حکمان علیہ السلام کو حکمت فرمائی اور انہیں اپنا شکر ادا کرنے کا حکم دیا اور یہ سب سے بڑی حکمت ہے کہ انسان اللہ عبامین کا شکر ادا کرے قرآن میں جہاں بھی شکر کا لفظ آیا ہوا ہے یا شاکرین کا لفظ آیا ہوا ہے اس سے مراد اللہ کے معاہدرین بنتے ہیں شاکرین سے اور اللہ عبانین کا سب سے بڑا شکر اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا ہے جب تک انسان اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اقرار نہ کرے کچھ بھی کرتا رہے اس کا کوئی فائدہ انسان کی ذات کو نہیں ہوگا اس لیے سب سے بڑا شکر یہ ہے کہ انسان اللہ عبان کے بات پر قائم رہے اللہ کی جو نعمتیں ہیں ان نعمتوں کو اللہ کی طرف منسوخ کرے اور ان نعمتوں کو اللہ کے سامنے اظہار کریں اپنی زبان سے اپنے عمل سے اور اپنے کردار سے ان نعمتوں کا اظہار کریں اللہ اقبام ہم سے چاہتا ہے اللہ نے آپ کو نعمت دی ہے اسلام کی توحید کی سنت کی یہ سب سے بڑی نعمت ہے اس کو اللہ اقبامین کا شودا کریں آپ سے ہم سے زیادہ علم والے دنیاوی علم یا اس طریقے سے اور دیگر علم میں ہم سے اور آپ سے زیادہ اپڑ والے کئی کئی کتابوں کے مصنف کئی کئی کتابوں کے مترجم آپ دیکھیں گے کہ دلالت اور گمراہی کے اندر لوگ مبتلا ہیں اللہ نے آپ کو ہم کو توفیق دی اس پر اللہ رب الامین کا شکر امدا کرے کہ اللہ رب العامن نے ہم کو توحید پر قائم رکھا سنت پر قائم رکھا شکر ص اللہ ہم کو بچا کر کے رکھا یہ بہت بڑی نعمت اور فضیلت ہے جو اللہ رب العامی نے آپ کو دے رکھی ہے اس پر جتنا بھی ہم اللہ ربان کا شکر ادا کریں یہ کم ہے تو شکر زبان سے بھی ہوتا ہے عمل سے بھی ہوتا ہے آنکھ سے بھی اللہ کا شکر ہوتا ہے ہاتھ پاؤں سے دل سے تمام چیزوں سے اللہ ربامین کا شکر ہوتا ہے آنکھ سے شکر یہ ہے کہ آپ انہیں چیزوں کو دیکھیں جو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے ہلار کی ہیں اللہ کے صلی سلسلہ رسلم کے لیے تین آنکھیں ایسی ہیں جو جہنم کی آنکھ کو نہیں دیکھ دیکھیں گی ان میں پہلی آنکھ ہوا ہے جو اللہ کے راہ میں خدوط کی نگرانی کرتی ہے اور دوسری آنکھ ہوا ہے جو اللہ تعالی کی خشیے سے ڈرتی ہے اور تیسری آنکھ ہوا ہے جو غضت عن محارم اللہ اللہ نے جو حرام کر دیا ہے اس سے اس نے اپنی آنکھوں کو بند کر رکھا ہے ان آخوں پر اللہ رب العلیم نے جہنم کو حرام کر دیا یہ ان آنکھیں جہنم کو نہیں دیکھے گی انہیں میں سے جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے اجتناب کرتے نہیں دیکھتے ان کو تو یہ سب اللہ تعالی کی امانت ہے آنکھ دل ہاتھ پاؤں سارے اللہ کی امانت ہے تو انہیں اللہ کی رضا کے لیے ہم کو استعمال کرنا چاہئے تو سب سے بڑا شکر ہے کہ انسان اللہ رب العامین پر ایمان لائے اس کا شکر ادا کرے اس کی ردانیت کے, کے اخار کرے یہ سب سے بڑا شکر ہے جس کا اللہ رب العامن یہاں پر حکم دیا آگے اللہ ہوا تو یشکر الفہ نما یشکر جو شکر ادا کرے گا اپری لیے کرے گا اس میں اللہ رب العامین کا کوئی فائدہ نہیں ہے دنیا میں اگر آپ کہیں کام کرتے ہیں تو آپ کا بھی فائدہ ہے جہاں کام کرتے ہیں اس کو بھی فائدہ ہے آپ کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں کمپنی آپ کی محتاج ہے چاہے وہ کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو اور آپ اس کے محتاج ہیں آپ محنت کرتے ہیں آپ کو تنخواہ ملتی ہے اور وہ اسی سے فائدہ اٹھاتا ہے اور اس کی تجارت کے اندر فائدہ ہوتا ہے تو سب ایک دوسرے کے محتاج ہوتے ہیں لیکن اللہ کا معاملہ مخلوق سے برعکس ہے اگر آپ اللہ کا ہم اللہ ادا کریں گے اس میں ہمارا اپنا فائدہ ہے اللہ رب رامن کی بے شمار مخلوق ہے جو اللہ رب ابرامن کی عبادت کر رہی ہے بے شمار مخلوق اللہ رب رامن کی اللہ رب ابرامن ہماری عبادتوں کا محتاج نہیں ہے ہم اللہ عبامین کی عبادت کے محتاج ہیں اگر پوری دنیا اللہ کی نافرمان بن جائے تو بھی اللہ رب ابرامن کی مبیت میں اس کی قاری میں اس کی جباریت میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اللہ رب ہے سب کا خالق اور سب کا مالک ہے بے شمار مخلوق اللہ تعالیٰ کو اپنا خالق اور مالک سمجھتی ہے اور اللہ ابامین کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ رب ابامین کا ہم بیان کر دے شکر ادا کرے گا اللہ رب الام کا, کا اس میں اپنا فائدہ ہے اللہ رب الامین اس کا محتاج نہیں ہے اللہ سب سے بے نیا ہے سب اللہ کے محتاج ہیں انبیاء غسول فرشتےج سب اللہ کے محتاج ہیں اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے تو اگر ہم شکر ادا کریں گے اللہ تعالیٰ کا ان نمائش کو نفس ہی تو اپنے نفس کے لیے اپنے فائدے کے لیے اللہ ابامین کا شکر ادا کر ہے امن کا فرا فعد ن اللہ اور جو کفر کرے گا اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے تعریف والا یہاں کفر کا دو معنی ہے ایک معنی تو اللہ کا انکار کر دینا اللہ کو نہ ماننا کوئی اللہ کو نہ مانے تو کیا اللہ رب عبدالعامین سب کا رب نہیں رہے گا سب کا رب ہے سب کا معبود حقیقی ہے سب کا خالق وہی ہے چاہے کوئی اس کو مانے نہ مانے تو ایک معنی کفر کا ہے کہ جو انسان اللہ کا انکار کر دے اللہ کو رب نہ نمان اللہ خالق مانی سے غفار ہیں جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ہیں اور دوسرا اس کا معنی کیا ہے جو ناشکری کرے اللہ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں اس نعمت کی انسان ناشکری کرے نعمتوں کی ناشکری دو طرح سے ہوتی ہے پہلی طریقہ پہلا طریقہ یہ ہے کہ نعمتوں کے نسبت غیر اللہ کی طرف کرنا یعنی یہ نعمتیں ہم کو فلا فلا نے دی ہیں جو مردہ ہو چکے ہیں یہ کفر اکبر ہے یہ اللہ نے آپ کو اولاد دی آپ نے کسی پیر فقیر کی طرف اس کو منسوخ کر دیا کہ پیر صاحب نے دیا ہے فلاں سجادہ نشیم نے دیا ہے فنا شخص نے دیا ہے فنا امام نے دیا ہے فلاں نبی نے دیا ہے فنا فرشتے نے دیا ہے اللہ اربان کے ساتھ شرک ہے یہ کفر اکبر ہے یہ کیونکہ یہ اولاد دینے کا ذریعہ نہیں ہے کیا آپ ان کو اولاد دے، اس کی نسبت اولاد کی ان کی طرف آف کرتے ہیں تو یہ کفر اکبر ہوتا ہے دوسرا یہ ہے کہ انسان یہ کہے کہ نعمت اللہ ہی نے دی ہے لیکن یہ کسی کے واسطے سے ہم کو ملی ہے اور جن کو اللہ رب العامی نے واسطہ نہیں بنایا یہ چھوٹا کفر ہوتا ہے جیسے آپ کہیں کہ اولاد تو اللہ نے دی ہے لیکن فلاں پیر کے واسطے سے ہم کو اولاد ملی ہے فلاں پیر نے ہمارے دعا کیا یا فلاں پیر سے ہم نے کہا تو انہوں نے اللہ تعالی کے سامنے ہماری بات رکھی اللہ ان کی بات کو سنا ان کے ذریعے سب کو دیا یہ بھی اللہ عبامن کے ساتھ کفر ہے اور اس کو چھوٹا کفر کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں اس نے نسبت اللہ کی طرف تو کی ہے کہ دینے والا اللہ ہے لیکن جس کو ذریعہ اللہ نے بنایا ہے اس کو اس نے ذریعہ بنا دیا ہے ایسی صورت میں وہ کفر اصغر چھوٹا کفر یا چھوٹا شیر کہا جاتا ہے تو یا تو بڑا کفر ہوگا کہ انسان نعمتوں کے نسبت اللہ کی طرف کرنے کے بجائے کسی مردہ شخص کی طرف کر دے جس کی وفات ہو چکی ہے یا تو یہ کہے کہ اللہ ہی دینے والا ہے لیکن فلاں کے ذریعے سے ہم کو اولاد یہ نعمت ملی تو ایسی صورت میں یہ بھی کفر ہے لیکن کفر اصغر ہے کیونکہ اللہ رب ابراہمی نے کسی میت کو اولاد دینے کا یا کسی نعمت دینے کا ذریعہ نہیں بنایا اگر اللہ نے کسی کو بنایا ہے تو ابھی کہیں گے کہ اللہ نے نعمت دی لیکن فلاں کے ذریعے آپ کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں کسی نے آپ اس کمپنی میں کام لگوا دیا آپ دیں بھئی کہ اللہ رب العالمین اس کمپنی کو میرے لیے فنا صاحب کے ذریعے سے بھی کا ذریعہ بنا دیا اس میں کوئی عرض کی بات نہیں اس لیے انسان کو کہنا چاہیے دوا میں اللہ رب العالمین نے شفا رکھی ہے شفا دوا کا ذریعہ ہے دوا خوشافی نہیں ہے دوا کے ذریعے سے انسان اللہ تعالیٰ کو شفا دیتا ہے آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بھائی اللہ رب العالمین نے اس ڈاکٹر کے ذریعے مجھے شفا تھی جو دوا لکھی اس کے ذریعے سے شفا ملی لیکن شفا دکھنے والے یہ انسان کہنا چاہیے توقید ہے یہ یہ نہ کہیں کہ یہ دوا نے ہم کو شفا دے دیا ڈاکٹر نے ہم کو شفا دے دی نہیں یہ کہنا حرام ہے یہ, یہ کہنا آرام ہے آ, یہ کہنا کفر اصغر ہے کیوں اس لیے کہ وہ ذریعہ اور سبب نہیں ہے وہ, وہ ذریعہ ہے وہ اصل نہیں ہے اصل اللہ پابند کی ذات ہے اللہ دینے والا اللہ ہم کو ذریعہ اور سبب بنایا لہذا یہ کہا کہ دوا کے ذریعے اللہ رب العامین نے ہم کو شفا دیا ڈاکٹر کے ذریعے اللہ رب العامین نے یا اس کے ہاتھوں میں اللہ نے شفا رکھی اس کے ذریعے سے لوگوں کو شفا اللہ کی طرف سے ملتی تو شفا دینے والا اولاد دینے والا اللہ رب العامین لہذا اگر نعمتوں کے نسبت کسی ایسی چیز کی طرف یا شخص کی طرف کریں جس کو اور اسی کو اصل بنا دیں تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بڑا کفر و شک ہوتا ہے لیکن اگر یہ کہیں کہ دینا والا تو اللہ ہے لیکن ان کے ذریعے سب کو ملی ہے چیز اور وہ ذریعہ نہیں ہے تو ایسی صورت میں یہ شرک عسکر ہوتا ہے اور یہ دونوں چیزیں شریعت کے اندر حرام ہوتی ہیں تو اللہ نے فرمایا وہ منکا فراف عمل الحمید جو کفر کرے گا چاہے وہ اللہ کے انکار کرے یا نشکری کرے اللہ بے نیاز ہے اللہ قابل تعریف حال آل میں اللہ قابل تعریف ہے آپ نہ نسبت کریں اللہ کی طرف لیکن حقیقت میں دینے والا اللہ ہی ہے آپ دیکھیں لوگ بازاروں پہ جاتے ہیں وید مسلم ہیں ان کو بھی اللہ تعالی دیتا ہے لیکن وہ نعمتوں کے نسبت اللہ کے دوا کسی اور طرف کر دیتے ہیں لیکن دینے والا ہے کیونکہ اللہ رب العالمین ہے اللہ رب المسلمین نہیں ہے کہ اللہ صلی مسلمانوں کا رب ہے اللہ پوری دنیا کا رب ہے پوری دنیا کا اللہ کے ہاتھ میں اللہ سب کو رودی دیتا ہے اللہ سب کو پالتا ہے اللہ سب تعالیٰ سب, سب کا رب ہے لہٰذا اگر دنیا انکار کر دینا شکریہ کرے تو ایسی صورت میں جو حق ہے حقیقت ہے وہ برقرار رہے گی اللہ بے نیاز ہے ہماری تعریفوں کا اللہ تعالی محتاج نہیں ہے ہم اللہ رب حبراہین کے محتاج ہیں اب یہاں سے اگلی آئے سے رکمان علیہ السلام نے جو اپنے بچے کو وصیت کی تھی اس کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے میں نے بتایا شروع میں کہ نو وصیتیں ہیں لیکن ان وصیتوں کے درمیان بھی کچھ وصیتیں بیان کی گئی ہیں اگر ان کو شمار کرنے جائے تو گیارہ بارہ وصیتیں ہو جاتی ہیں اور اگر ان کو نہ مانا جائے اور حضرت حسلقمان کی حیثیت نہ مانی جائے اور جو سلسلے کلام ہے یا جو اندازے کلام ہے اس سے اندازہ یہی ہوتا ہے کہ حضرت عقمان اسلام کی حیثیت نہیں ہے بلکہ اللہ رب العالمین حصیتوں کے درمیان میں ان مسائل کی اہمیت کے پیش نظر اس کو بھی بیان کر دیا ہے سب سے پہلی وصیت جو انہوں نے کی اپنے بچے کو وہ عید خا لما لبن بابا یا عید ہو یا بُن اللہ ان نشیر کا لد <الْمُنَظِيم> سب سے پہلی وصیت جب لقمان علیہ السلام نے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہہ رہے تھے نصیحت کی انہوں نے اپنے بیٹے کو اور نصیحت میں سب سے پہلی نصیحت کیا تھی کہ لا تو شریف اللہ تعالی کے ساتھ شرک نہ کرنا کیونکہ شرک دنیا کا سب سے خطرناک جھونا ہے سب سے گھناؤنا جرم ہے سب سے گندا جرم ہے سب سے بڑی بے حیائی اور بے شرمی والا جرم نہیں ہے جو شرک کرتا ہے وہ سب سے بے حیا انسان ہے دنیا کا بے شرم انسان ہے وہ بے غیرت انسان ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے کیونکہ اللہ ہی خالق و مالک ہے ہمارے ساری باتوں کا مستحق اللہ تعالیٰ ہے اب وہ اللہ رب العالمین کو یہ حق دیتے ہوئے دینے کے بجائے کسی اور کو حق دیتا ہے کہ اللہ ابراہین کے ساتھ یہ ظلم بھی ہوتا ہے اور یہ اللہ ابراہین کی بہت بڑی حقلفی ہوتی ہے یہ کھاتا اللہ تعالیٰ کی ہے دی ہوئی نعمتیں اور اللہ براہین کی بات کرنے کے بجائے اللہ رب ابراہن کے ساتھ لوگوں کو شریک ٹھہراتا ہے اللہ کی خالص سے بات کرنے کے بجائے ان باتوں کو غیر اللہ کے لیے کرتا ہے یہ سب سے بڑا ظلم ہے شرک سب سے بڑی غداری ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کا غدار ہوتا ہے اگر کوئی کسی ملک کا غدار ہو تو اس ملک کا پانو اسے پھنسی پھانسی کے فندے پر اٹکا دیتا اس کے لیے معافی نہیں ہوتی ہے چاہے کتنا ہی بڑا انسان کیوں نہ اگر وہ معاف کر دے گا تو اسی صورت میں وہ کمزور ملک ہے جو ملک کے غداروں کو زندگی عطا کرے اسے معاف کر دے کسی بھی ملک میں چھوٹا سا چھوٹا ملک ہو اگر غداری ثابت ہو جائے تو ایسے صورت میں اسے جینے کا نہیں دیا جاتا اس ملک کے اندر کیونکہ اس نے ملک کے ساتھ وفاداری کرنے کی بجائے غداری کیا ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ وفاداری کرنا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کا خالق ہے لہٰذا جو شر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں کرے گا یہ سب سے بڑی غداری ہے جو انسان اللہ اقبام کے ساتھ شر ہے اور یہ سب سے بڑا ظلم بھی ہے یہ سب سے بڑا ظلم بھی ہے اس لیے ہر مشرک ظالم ہوتا ہے اس سے بڑا ظلم نہیں ہے دنیا کے اندر شرف سے بڑا ظلم کیونکہ ظلم کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی چیز کو اس کی غیر جگہ میں رکھنا اس کو ظلم کہا جاتا ہے عبادت کی جگہ اللہ کی ذات ہے اگر ان عبادتوں کو اللہ کی جگہ اور مقام پر رکھنے کے بجائے کسی بندے اور کسی رسول کسی فقیر کے لیے رکھتا ہے تو وہ ظلم کا انتخاب کرتا ہے بہت وہ شیف یغیر محلی ہی کسی چیز کو اس کی جگہ میں نہ رکھنا دوسری جگہ میں رکھنا اس کو ظلم کہا جاتا ہے. کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے اور شرک جو ہے نا قابل معافی جرم ہے اللہ ہر گناہ معاف کر دے گا لیکن اس کو نہیں معاف کرے گا ان نل علیہ خلشر کا بھی حجیا کو فرومادون ادا علی قدیم نشا اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف کر سکتا ہے لیکن شرک اللہ رقبہ معاف نہیں کرے گا یہ آیت پرانے کریم میں سب سے زیادہ ڈرانے والی بھی ہے اور جو اہل ایمان اہل توحید ہیں ان کے لیے سب زیادہ امید والی بھی آیت ہے اس آیت کا شروع کا حصہ ان نل علیہ اقسوشر کا بھی اس سب سے زیادہ ڈرانے والی آیت ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارا تمہیں کسی بھی حال میں اللہ ابامین معاف نہیں کرے گا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحید اور دھمکی ہے کہ کسی بھی حالت میں تمہاری مغفرت نہیں ہوگی جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شیئر کرے گا اس سے زیادہ ڈرانے والی دھمکانے والی کوئی بھی آیت سلب سالین بیان کرتے ہیں قرآن میں نہیں ہے کہ جو انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر رہا ہو اس سے بڑی ڈرانے والی کوئی آت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا جو اللہ معاف نہیں کرے گا جہنم کے ایندھن بنے گا وہ اس کے بعد جو اللہ نے بیان فرمایا ہوا فرو مادھور ادا نے کرے میں یہ سا کہ اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ جن کو بھی چاہے گا معاف کر دے گا یہ سب سے زیادہ اہل ایمان اہل توحید کے لیے امید والی عائد ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا تم سے جو بھی گناہ ہو جائے اللہ ہر گناہ کو معاف کر دے گا تمہارے لیے اگر تم نے شرک نہیں کیا تو اگر شرک کرو گے تمہاری مفرت نہیں ہوگی تو یہ جو آیت ہے خر و ماد انکشاف کی اتھوم یہ کمتر اور حقیر چیزوں کے لیے استعمال ہوتا یعنی جو اس سے کم اس لیے شرک سے ہی سارے گناہ کم ہیں سب سے بڑا گناہ شرک ہے اس کے بعد ہی سارے گناہ ہیں اسی لیے لاک ڈاؤن میں مادون نظال جو اس سے کم ہے کیونکہ شرک اور کفر اور نفاق یہ تین سب سے بڑے گناہ ہیں جو جہنم میں دائمی اور ابدی طور پر رہنے کا سبب اور ذریعہ ہیں انسان اگر نفاق خرض کے دل کے اندر ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا کفر ہے اللہ پر ایمان ہی نہیں ہے جہنم کے اندر ہمیشہ رہے گا یا اس طریقے سے شرک کرنے والا ہے وہ ہمیشہ انسان جہنم کے اندر رہے گا تو ان شرک شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں اور جو جہنم میں لے جانے والے ہمیشہ رکھنے والے گناہ ہیں ان کے چھوڑ کر کے باقی سارے گناہ اس سے کمتر عورت لگ گئے ہیں اللہ ان کو معاف کر دے گا یہ بڑی امید افزا آیت ہے اہلی ایمان کے لیے علی توحید کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی ایک نہ ایک دن ضرور مفرت کرے گا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم گناہ پر گناہ کرتے جائیں اور اسی امید پر رہیں کہ ایک دن جنت کے دن ضرور آئیں گے جہنم کی سزا کو انسان برداشت نہیں کر سکتا ہے. جب دنیا کی آگ ہم چنگاری اور سخت گرمی میں سورج کی دھوپ ایک سیکنڈ کے لئے برداشت نہیں کر سکتے ہیں تو ایسی سورج میں جہنم کی آگ انسان کیسے برداشت کر سکے گا اس لیے انسان اس برم میں نہ رہے کہ بھائی ہم تو ایک دن ایک نہ ایک دن ضرور جنت کے اندر آئیں گے یہ اگر انسان بھرم رکھتا ہے تو ہو سکتا ہے اس کے لیے بڑی سزا کر دی جائے اور جہنم میں رہنے, رہنے کی بنیاد اور اس کی مدت دیگر لوگوں کے مقابلے میں زیادہ کر دی جائے یہ بھی ہو سکتا ہے لہذا کبھی بھی انسان کی یہ بات نہیں سوچنی چاہیے اللہ سے امید رکھے توحید پر قائم رہے نیک امال بھی کرے یا نہیں کسی پر بھروسہ کر کے کہ ہم تو توحید والے ہیں یہ چیز دیکھنے میں آتی بہت سارے ہمارے بھائی واہد ہیں حدیث ہیں الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کر کے مغرب کی نماز کے بعد ہم سے ایک صاحب ملے انہوں نے کہا کہ میں پہلے شرک میں تھا اللہ نے مجھے الحدیث بنا دیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں الحمد بہت بڑی نعمت ہے سے بڑی نعمت دنیا کے اندر نہیں ہے ایک بات میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اسلام نعمت نہیں ہے وہ اسلام نعمت ہے جو اسلام اللہ نے اپنے نبی کو دیا تھا کیونکہ آج اسلام کی بہتر شکلیں موجود ہیں بہتر شکلیں اسلام کی موجود ہیں وہ بہتر اللہ قسمت نمایا ادا کی تہتر فرقے ہوں گے بہتر جانب کے اندر جائیں گے ایک فرقہ سے جنت کے اندر جائے گا تو اسلام سے اگر توحید کو نکال دیا جائے اور انسان اس اسلام کو مانے جو آج کا اسلام ہے نبی کے زمانے کے اسلام نہ مانے وہ اسلام اس شخص کے لیے نعمت نہیں ہے کیونکہ وہ اسلام انسان کو جہنم سے نہیں بچائے گا کون سا اسلام بچائے گا جو اسلام اللہ رب الامی نے اپنی نبی کو دیا تھا اللہ کے سو سنایا تھا کہ میری عمر تہتر فرقوں میں تقسیم ہوگی بہتر جہنم کے اندر جائیں گے ایک فرقہ جنت کے اندر جائے گا پھر ہماربی صحابہ نے پوچھا کون ہے ما انا الصحابی آج کے دن میں جس پر ہوں آج اور میرے صحابہ ہیں جو اس پر عمل پیدا ہوگا وہ جنت کے جائے گا نبی کے زمانے کا اسلام معتبر ہے آم کے بعد دنیا سے چلے جانے کے بعد اسلام کے اندر بہتر اور شکلیں پیدا کر دی گئی وہ اگر شکل کسی کے پاس ہے وہ انسان کے لیے نعمت نہیں ہے نعمت وہ ہوگی جو انسان کو جنمت سے بچائے وہ نعمت ہوگی تو شرک یہ دنیا کا سب سے خطرناک اور سب سے بڑا گناہ ہے شرک ہے کیا یہ بھی جاننا ہمارے لیے ضروری یہ بھی جاننا ضروری ہے کیونکہ جو پیشانی کے بال سے لے کر کے پاؤں کے ناخوں تک شرک میں ڈوبا ہوا ہے وہ بھی شرک کی مذمت کرتا ہے وہ بھی کہتا شرک حرام ہے وہ بھی کہتا شرک کرنے والے کی مغفرت نہیں ہے وہ بھی کہتا شرک والے کے لیے جہنم ہی ہے شرک کرنے والا کبھی جنت کے اندر نہیں جائے وہ بھی کہتا ہے وہ کبھی نہیں کہتا کہ شرک کرنے والا جنت کے اندر جائے گا وہ بھی کہتا ہم بھی کہتے ہیں فرق کیا ہے فرق تعریف کے اندر ہے کہ شرک ہے کیا حضر نہیں یہ جاننا ہمارے لیے ضروری اصطلاح کے بارے میں جاننا ہمارے ضروری ہے کہ آپ جو لفظ استعمال کر رہے ہیں اسے آپ کی مراد کیا ہے اس سے آپ کی مراد کیا ہے دہشت گرد کا لفظ بہت مشہور ہے ہندوستان کو آزاد کرانے والے انگریز کے نزدیک دہشت گرد تھے ہمارے نزدیک ہندوستان کے محسن تھے انہوں نے ہندوستان کو بچایا آزاد کرایا تو یہ تاریخ جاننا ہمارے لیے ضروری ہے کہ اس لفظ سے آپ کی مراد کیا ہے یہ جاننا ضروری ہے آپ کے وہ بھی شرک کی مدمت کرتے ہیں کہتے ہیں شرک کرنے والا کبھی جنت کے اندر نہیں جائے گا شرک حرام ہے ناقابل معافی جرم ہے لیکن ان کے ہاں شرک کی وہ تعریف رہی ہے جو کتاب و سنت کے اندر شرکی تعریف کی گئی وہ پرستی کو شرک مانتے ہیں وہ دیوی دیوتاؤں کو شرک مانتے ہیں یا یعنی کس طریقے سے اللہ کے علاوہ کسی اور سے براہ راست ماننے کو شرک مانتے ہیں وہ لوگ حالانکہ شرک مانتے ہیں کہ شرک گنا ہے لیکن ان کے ہاں یہ شرک نہیں ہے جو کتاب و سنت کے اندر اگر کوئی آدمی کسی کے تعظیم میں اس کو سدا کر دیتا ہے یا اس کی تعظیم اس کی قسم کھا لیتا ہے یہ کہتے ہیں تعظیم اور ادب اور عقیدت اور احترام ہے یہ شریعت کے اندر جائز ہے حالانکہ شریعت نے اس کو شرک قرار دیا ہے وہ حرام اور نہ جائز وہ شر کہلاتا ہے تو وہ بھی کو شرکی قائل نہیں ہے کہ شرک حرام ہے لیکن ان کے یہاں شرک معنی مطلب کچھ اور ہے اس لیے شرک کسے کہا جاتا ہے یہ ہر اصطلاح کی تعریف جاننا بھی ہمارے لیے اور آپ کے لیے ضروری ہے اس کا مطلب کیا ہے بلا اور بڑا ایک مشہور قاعدہ ہے مشروم قاعدہ ہمارا اور دین اسلام کا ولا مانے دوستی برا مان بے زاری دشمنی اور عداوت ولا اہل ایمان سے اہل توحیض سے اللہ کے نیک بندوں سے نئے خسرتوں سے یہ ولا ہے بڑا شرک سے اہل شرک سے کفر سے نفاق سے بےزاری اور بڑا ٹھیک ہے بدا اور کفر سے بیداری اور برا یہ قاعدہ لوافذ کی حامی ہے خوالص کی حامی ہے ولا اور بلا کر دیکھیے ان کے یہاں ولا اور برا کا مانا کچھ اور ہے وہ کہتے ہیں کہ ولا علی کے لیے برا تمام صحابہ سے یہ ان کے और ہاں ولا اور برا کا مانا اور مطلب ہوتا ہے تمام صحابہ سے برات کا اظہار اس لیے دیکھیے تمام صحابہ پر تبگرہ کرتے ہیں وہ لوگ تمام صحابہ پر لالتے بھیجتے ہیں وہ لوگ تمام صحابہ پر گفر کا اطلاع کرتے چند کو چھوڑ کر کے اور علی اور آل بیت کے لیے ہی ان کے یہاں ولا ہے دوستی متصلاک فرقہ پیدا ہوا آپ سب لوگ جانتے ہیں ماشاءاللہ علم سے جڑے ہوئے ہیں دورات شریعت کے اندر شرکت کرتے ہیں بڑے مفید دورات ہوتے ہیں معتصلہ کے یہاں پانچ اصلاح تھی ان میں سے توحید توحید کہ ہم بھی تعین ہیں توحید ہم بھی لوگوں کو دعوت دیتے ہیں ہمارے بھی توحید کی طرف دعوت دینے والے تھے لیکن ان کے یہاں توحید سے مراد کیا ہے یہ توحید نہیں ہے جو کتاب و سنت کے اندر کیا گیا ہے ان کی یہاں توحید کا مطلب ہے اللہ رب العالمین کو تمام صفات سے عاری کر دینا اللہ کے لیے کوئی صفت نہ ماننا یہ ان کی یہاں توحید ہے ان کے یہاں قانون ہے اصول عدل کا عدل کتنا پیارا لفظ ہے انصاف عدل معنی انصاف لیکن عدل کا معنی, عدل کا معنی ان کے یہاں کیا ہے تقدیر کا انکار کہتے ہیں کہ تقدیر ماننا یہ ظلم ہے بندوں پر اگر آپ تقدیر مانتے ہیں تو بندے پر ظلم ہوتا ہے کہ جب اللہ نے اس کے لیے گناہ لکھ دیا تو اللہ تعالیٰ اس کو جہمن میں ڈال دے گا تو اللہ رب اس پر ظلم کی، اللہ ظلم سے پاک ہے اور عدل عدلوال لہٰذا اسلام کے اندر تقدیر نہیں ہے سارے معتضلہ تقدیر کے انکاری ہیں متضلہ کہتے ہیں ان لوگوں کو جو عقل پرست ہوتے ہیں جو ان کی عقل بات آ جائے مان لیں گے جو عقل میں نہیں مانیں گے ان کو معتضرہ کہا جاتا ہے ایسے لوگوں کو متضرا کہتے ہیں تو ان کے یہاں عدل کا مطلب تبدیل کا انکار وہ تبدیل کو نہیں مانتے کہیں تبدیل نہیں سلام کے دین کے اندر کیونکہ اگر تبدیل مان لی جائے تو بندہ مجبور ہے گناہ کرنے پر تو جاننا ہو جائے گا اللہ نے ان پر ظلم کر دیا اللہ ظلم سے پاک ہے. عدل والا ہے لہذا عدل کا مطلب ہے تبدیل نہ مان عدل لفظ بڑا خوبصورت ہے بہت پیارا لفظ ہے لیکن اس کی تعریف ان کے ہاں کچھ اور ہے اس میں شرک سے کہا جاتا ہے اس کی اصل تعریف کیا ہے یا کسی بھی اس کی یہ جاننا ہمارے بہت ضروری ہے شر کا مطلب یہ ہے دو مطلب ہے کہ مساوات غیر اللہ بہ فیما ہوا من خسائی اللہ کہ جو اللہ تعالی کی خصوصیات ہیں ان خصوصیات میں غیر اللہ کو اللہ کے برابر سمجھنا اس کو شیر کہا جاتا شرق کے معنی ہی ہوتے ہیں برابری اس لیے کمپنی کو اپنی زبان میں شرکا کہتے ہیں اس میں کچھ لوگ شریک ہوتے ہیں پارٹنر ہوتے ہیں شریک معنی پارٹنر اور اس میں سب کے شیئرس ہوتے ہیں اور اس لیے اس کو شریکا اور کمپنی کہا جاتا ہے تو شرک کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی جو خصوصیات ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں ان خصوصیات میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو اللہ کے برابر سمجھنا اس کو شرک کہا جاتا ہے اس کو شرک کہتے ہیں اللہ کی خصوصیات کیا اللہ اولاد دینے والا ہے اللہ عالم الغیب ہے اب آپ دیکھیے وہ لوگ اللہ تعالیٰ ہی کو صرف عالم الغیب نہیں مانتے وہ بیروں فقیروں کو ولیوں کو سب کو عالم الطب مانگتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی خصوصیات میں انہوں نے اللہ کے برابر کر دیا اللہ کے برابر کر دیا تو اس طریقے سے اللہ کی جو خصوصیات ہیں اولاد دینے والا مارنے والا جلانے والا دنیا کا نظام چلانے والا یہ اللہ کی خصوصیات ہیں ان خصوصیات میں اللہ کے برابر کسی کو کرنا چاہے وہ نبی ہو رسول ہو فلشتہ ہو دنیا کی کوئی بھی مخلوق ہو وہ اللہ رب ربراہمن کے ساتھ شیک اسی طریقے سے اللہ نے ہم سب کو یہ کے لیے پیدا کیا ہے اب ان عبادتوں میں سے کسی بھی عبادت کو اگر آپ ضرور اللہ کے لیے کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرف اللہ نے فرمایا کل نا شلا تھی تو نسخی ہوما یا وہ ممان کہہ دیں میری نماز میرا مرنا جینا سب کچھ اللہ بلانے کے لیے اللہ شریک کا لہو اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے اب آپ نماز قربانی مرنا جینا یا اس طریقے سے اور دیگر عبادات کیا نام ہے سجدہ کرنا ہے رکر کرنا ہے طواف کرنا ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کی عبادات ہیں ان عبادات کو اللہ کے کی علاوہ کے شعور کے لیے کرنا اللہ کے ساتھ شف کہلاتا ہے تو اللہ کی نوبیت میں یہ اللہ کی کے صفات میں یہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں کسی کو شریک کرنا کسی بھی عبادت کو ظہر اللہ کے لیے کرنا یہ شک کہلاتا ہے ظہر اللہ کا سلطہ کرنا حرام ہے ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہستے آدم کا سلطا کرنے کا حکم دیا تھا تو یہ حرام ہے تو کیوں کیسے آرام ہوا اللہ نے کیسے حکم دیا سجدہ کرنے کا اللہ عملی کیسے ترین دیتے ہیں ہم لوگ جو غر اللہ کے سجدہ کرتے ہیں کہتے ہیں جو ہے اللہ نے حکم دیا ہست آدم کا سجدہ کرو اگر آدم کا سجدہ کرنا یہ غزل اللہ کا سجدہ ہے جب غزل اللہ کا سجدہ شرک ہے تو کیا اللہ تعالیٰ شرک کی تعلیم دے سکتا ہے یہ باہر بات ہے اللہ تعالیٰ شرک کی تعلیم نہیں دے سکتا لیکن اللہ رب العالمین حاکم ہے اور اللہ رب العالمین جس چیز کا بھی حکم جس کو دینا چاہے وہ دے سکتا ہے اور اللہ تعالی اگر حرام چیز کرنے کا حکم دیتا ہے تو اس کا کرنا بھی اس وقت عبادت کہلاتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے نہر اللہ کا سجا حرام ہے لیکن اللہ رب العالمین حکم دے کر کے ان کی ازمائش کی جیسے آپ دیکھیں کہ بچے کا قتل کرنا حرام ہے کہ جائز ہے جائز ہے حرام ہے اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دیکھا اپنے بچے کو قتل کر دکھایا کہ نہیں دکھایا بچے کو لے کر نکلے نہ وہ حرام ہی ہے بچے کو قطر کرنا جائز نہیں ہے نہ قطر کے اندر آتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم ہے آزمائش ہے آپ کے لیے آپ کو بچے کو قطر کرنا حضرت اسلام نے بچے کو قتل کیا کہ کی نہیں کیا قطر کیا چھوڑے کہا پڑھتے ہیں جمع کے دن اس میں اللہ رب ڈانی نے واقعہ بیان کیا کہ بچے کو قتل کر دیا بچے کو قتل کرنا حرام ہی ہے لیکن وہاں پر اللہ تعالیٰ کا حکم تھا اس بچے کو قتل کیا جائے کہ اس کا قتل کرنا ہی یہ بادل تھا تو اللہ رب العالمین نے اللہ رب العالمین حکم الحکمین اللہ رب العالمین جس چیز کا حکم دینا چاہتے کھانا پینا ہمارے لیے حلال ہے نا حلال ہے کہ نہیں حلال ہے لیکن رمضان میں دن میں حرام کر دیا اللہ رب العالمین نہیں کھا سکتے باقی دنوں میں آپ کتنا بار کھانا چاہیں بیوی کے پاس جانا حرام ہے دن میں رمضان میں کی حالت میں رات میں آپ کے لیے حلال ہے جبکہ انسان شادی اسی لیے کرتا ہے لیکن پھر بھی حرام اللہ نے کر دیا اللہ جو چاہے کر سکتا ہے حرام حلال چیز کو اللہ نے آپ کے اوپر کر سکتا ہے اور چاہے تو حرام چیز کو اللہ ابراہین آپ کے اوپر حرام حلال کر دے یہ اللہ ابراہین کا حکم حرام چیز کی درولہ کا سجا اللہ نے حلال کیا آزمائش کے لیے امتحان کے لیے حرام تھا قدر کرنا بچے کا اللہ ابراہین نے ان کے لیے حلال کیا آپ حرام ماتا کرتے ہیں آپ سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتے آپ خوشبو نہیں لگا سکتے آپ شکار نہیں کر سکتے سب نہیں ڈھال سکتے چہرہ نہیں ڈھال سکتے مرد لوگ کپڑے سلے ہوئے مرد لوگ نہیں پہن سکتے حرام ان کے لیے لیکن سلے ہوئے کپڑا پہننا ہمیشہ انسان کے لیے ضروری ہے اس میں اس کے پردیپ کی حفاظت ہے لیکن احرام کی حالت میں اللہ رب اللہ نے سلے ہوئے کپڑا پہننا ہمارے لیے کر دیا نہیں کر سکتے آپ حالات چیز تو اللہ نے حرام کر دیا حیرام کی حالت میں اللہ تعالیٰ کا دین نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو کوئی روک نہیں سکتا اللہ تعالیٰ کو کوئی بنا نہیں کر سکتا اللہ نے حکم دیا سردا کرنے کا وہی عبادت بن گیا وہی ضروری ہو گیا ان کے لیے کرنا کہ وہ کریں اس کو تو یہ دلیل لینا یہ کیا ہے انتہائی طلب بات ہے اسے دلیل لینا سد اللہ کے علاوہ کسی کے لیے بھی کسی بھی شریعت کے اندر جائز نہیں تھا کسی بھی شریعت پہ جائز نہیں تھا کیونکہ یہ شرک ہے اور دین اللہ نے بھیجا توحید ہے اور دین توہرید کے اندر شرکی کی گنجائش نہیں ہوتی ہے لہذا جو اللہ نے حکم دیا اس قبیل سے اس کا حکم دیا کہ اللہ رب البراہین جو چاہے حلال کو حرام کر دے حرام کو حرام کر دے اللہ ابراہین کا اختیار ہے ہمارے الاد کے لیے اختیار نہیں ہے کہ اللہ کے حلال کردہ چیز کو حرام کر دے یا حرام کردہ چیز کو حرام کرتے ہمارے اختیار نہیں ہے۔ تو شرک یہ حرام ہے لہٰذا تعریف انسان جائے گا تفسیر و فکرم انسان ہے تبھی انسان کو سمجھ آتا ہے کہ یہ معنی اور مطلب اس کا کیا ہے وہ بھی شرف کو حرام کرتے لیکن ان کے یہاں شف کمانا کچھ اور ہوتا ہے اس طریقے سے انہوں نے جو سب سے پہلی وصیت کی تھی اپنے بیٹے کو کہ شرک نہ کرنا منع کیا ان کو اسلام کے اندر صرف کرنا نہیں ہے رکنا بھی ہے اللہ نے ہست اعظم اسلام کو پیدا کیا کچھ بھی کرنے کا حکم نہیں دیا تھا ان کو صرف منع کیا تھا کہ درخت کے پاس نہ جانا بس یہ نہیں کہا یہ بھی کرو یہ بھی کرو یہ بھی کچھ نہیں کہا یہ کہا تھا کہ درخت کے پاس نہیں جانا منع کر دیا تھا اللہ رب اللہ نے کہ درخت کے پاس نہ جانا ایسے اللہ حاطر رحمان نے سب سے پہلے وصیت کی اس شرک نہ کرنا اور انسان شرک نہیں کرے گا ہوا کہ اس کے اندر توحید کی بھی دعوت دی گئی توحید کی بھی دعوت دی گئی خالص اللہ کی بات کرنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنا تو یہ سب سے بڑی اہم ترین وصیت ہے اس لیے اللہ رب نے سب سے پہلے اس کو بیان کیا ہمارے نبی نے وصیت کہتے ابو زر کو اور نبی کی وصیت کسی ایک صحابی کے لیے بڑی امت کے لیے وصیت ہوتی ہے جو کہ آپ پوری امت کے نبی ہیں اگر آپ نے کسی صحابی سے کہا کہ سونے سے پہلے ادھر کلمات ضرور پڑھنا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں یہ وسیعت صرف ان کے لیے بھی پوری امت کے لیے وصیت ہی ہے سب کے لیے وصیت ہی ہے تمہارے میں نے بتایا کہ لا اللہ تو شریف دلہ او اور تمہیں قدر کر دیا جائے تمہیں جلا دیا جائے تو بھی تم اللہ البرامین کے ساتھ شرک نہ کرنا اللہ تعالیٰ کی وصیت ہے کوئی وصیت کی تھی رفمان نے اپنے بیٹے کو اپنے لڑکوں کی یا بنیا بڑے پیار سے بلایا میرے پیارے بیٹے اے میرے بردار اے میرے پیارے بچے ڈانٹ پکٹ کر کے نہیں نصیحت کیا نصیحت کے اندر اصل نرمی ہے نصیحت کے اندر اصل ملائمت ہے انسان نرمی کے ساتھ نصیحت کرے جو نرمی کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے وہ قابل قبول ہوتی ہے جہاں بھی نرمی آتی ہے وہ چیز اس چیز کو نرمی نرم بنا دیتی ہے اور خوبصورت بنا دیتی ہے جیسا کہ اللہ کے دیش ہے اور جس جگہ سے بھی نرمی کو ہٹا دیا جائے وہ اسے سخت بنا دیتی ہے یا بدنما یا بدسورت بنا دیتی ہے تو نرمی انسان کے اندر نصیحت کرتے وقت ہونی چاہیے آپ ذرا غور کیجیے ہماری اولاد ہے ہمارے بچے ہی ہیں اللہ رب العالبین نے فروئن کے دربار میں موسا اور ہارون علیہ السلام کو بھیجا وہ فروٹ جو نے آپ کو رب کہا کرتا تھا کیا کہا فقو لال لہو خورکینہ <لَيِّنَا> ان سے نرم گرتگو کرنا نرم گرتگو کرنا بعض چاہے وقت ہے وہ اپنے آپ کو خدا کہتا وقت کہتا ہے لیکن شختی کے ساتھ پیش آنے کا حکم نہیں یہ تو ہمارے بچے ہیں یہ ہماری عنایتوں کا رحمتوں کا ہمارے پیار اور شرکت کا حقدار ہیں کہ انسان اپنے بچوں کے ساتھ پیار کے ساتھ محبت اور شفقت کے ساتھ پیش آئے ہمارے اندر بچوں کا پیار اس وقت تک رہتا ہے جب تک بچے چھوٹے رہتے ہیں جیسے بچے بڑے ہوتے جاتے ہیں ماں باپ سے خاص اور سے باپ سے بچے کا پیار کم ہوتا جاتا حتیٰ کہ کبھی کبھی گرتگو ہوتی تو نے سامنے گرتگو نہیں کرتا انسان کبھی اس کو نصیحت نہیں کرتا کبھی اس کو نہیں سمجھاتا یہ خامیاں ہمارے اندر جو پائی جاتی ہیں اور انسان باپ سمجھتا ہے کہ اگر میں نے بچے کے ساتھ نرمی کی تو میرے بات کی کوئی تاثیر نہیں رہی ایسی بات نہیں ہے آپ اگر پیا باب سے بچے کو سمجھائیں گے تو بچہ ضرور آپ کی بات کو سمجھے گا ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھ کر کے کون افسر پیدا ہوا حضرت حستے فرماتے ہیں کہ میں نے دس سال تک میں نے اگر کوئی کام کر دیا تو یہ نہیں کہا کیوں کیا اور اگر کوئی کام نہیں کیا یہ نہیں کہا کہ تم نے مجھے نہیں ڈانٹا کبھی انہوں نے نہیں جھڑکا دس سال تک ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہم اپنے بچوں کو اپنی اولاد کتنا جھڑتے ہیں رکھنا بھی چاہیے مارنا بھی چاہیے اس کا بھی وقت ہے اس کی بھی جگہ ہے لیکن عام طور پر نصیحت کے اندر انسان کو نمائیں اختیار کرنا چاہیے بچہ دس سال کا ہو جائے نماز نہ پڑے مارنے کا حکم کیا گیا لیکن مارنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کو ایسی مار مارنے کی مزید ہی نہ آ سکے وہ مارنے کا مطلب اصلاح ہے تربیت میں اپنے نفس کے لیے نہیں مارنا اس کو مارنے میں اگر اس کی اصلاح ہے تربیت اس کو مارا جائے گا اور اتنی مار ماری جائے گی جس سے اس کی اصلاح ہو یعنی کہ اس کا ہاتھ توڑ دے اس کا پاؤں توڑ دے یہ نہیں کیا جائے گا تو اس طریقے سے مارنے کا مقصد اصلاح اور تربیت اور اگر اسلام تربیت مقصد نہ ہو انسان اپنے انتخاب کے لیے مارتا ہے کہ یہ چیز نہ اور حرام بن جاتی ہے تو اس طریقے سے بچوں کو نصیحت کرتے ہوئے انہوں نے یا بولیا یا بولیا ایک لفظ استعمال کیا اے میرے پیارے بیٹے مطلب یہ کہ میں دل سے تمہیں نصیحت کر رہا ہوں مجھے تمہاری فکر ہے اس لیے میں تمہیں شف نہ کرنے کی وصیحت اور نصیحت کر رہا ہوں آخرت بنائی انہوں نے اپنے بچے کی ہم سب اپنے بچوں کو دنیا بنانے میں لگے ہوئے ہماری نظر صرف دنیا تک ہے ہم دنیا کے پیچھے نہیں دیکھتے صرف دنیا ہماری نظروں کے سامنے ہے کہ ہمارے بچہ کامیاب ہو جائے اچھی نوکری اس کے پاس ہو اچھا اس کے پاس مکانات ہو اچھے اس کے پاس پراپرٹی ہو اچھی بات ہے ہمیں نہیں کہتے کہ چیز غلط ہے لیکن انسان اسی کا کر کے رہ جائے اور بچوں کے آخرت کی فکر نہ کرے یہ بچوں کے حق کی سب سے بڑی حق تلفی اور حق تلفی, اور حق تلفی ہے ہمیں بچوں کی آخرت کی فکر کرنی چاہیے دنیا بچہ خود کہیں نہ کہیں ضرور حاصل کر لے گا ہمارے ماں باپ کتنے لوگ ایسے ہیں ان کے ماں باپ نے ان کو کچھ نہیں دیا وفات ہو ہوگی وراثت میں کچھ نہیں ملا کیا بچے وہ مر گئے بچے دنیا سے ختم ہو گئے وہی بچے زیادہ کامیاب ہوئے کتنے بچے کتنے ماں باپ دنیا سے گئے بہت زیادہ چھوڑ کر کے گئے لیکن وہ جائیداد چند سالوں کے اندر ختم ہو گئی کیونکہ ہم نے بچے کی تربیت نہیں کی تھی بچے کی ہم نے وصیت اور نصیت نہیں کی تھی کہ جائیداد چھوڑ کر کے جا رہا ہوں کس طریقے اس کو خرچ کرنا ہے بچے کو ملا خوب عیاشی کی خوب اصراف کیا خوب فضول الخرچی جی کی اس نے اور اس طریقے سے پوری دولت ضائع اور برباد ہوگی لہذا جب تک تربیت نہیں کی جائے گی اس وقت تک انسان کامیاب نہیں ہوگا تو انہوں نے وصیت کرتے ہوئے فرمایا کہ لا تشرک شریف بلّہ ان نشر کا اللہ تم العظیم تم اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا کیونکہ شک سب سے بڑا دل ہے سب سے پہلے انہوں نے شک سے منع کیا لہذا جہاں ملکر کا حکم دیں گے وہی شکر معروف کا حکم دیں گے وہیں لوگوں کو شک سے روکا بھی جائے گا یہی سب شالح کا مناظ یہی انڈیا کا مناج جائے یعنی نہیں کسی معروف کا حکم دینا اخلاق کا حکم دینا اچھی باتوں کا حکم دینا اور جو چیزیں غلط ہیں ان چیزوں سے لوگوں کو نہ روکنا یہ اہل حدیث اور سبزیوں کا مناج نہیں ہے یہ انبیاء کا اور صحابہ کا مناج نہیں ہے انبیاء صحابہ کا مناج یہ ہے کہ معروف بھلائی کا بھی حکم دیں گے ساتھ ہی ساتھ لوگوں کو منکر سے بھی روکیں گے اگر منکر سے نہیں روکیں گے تو ہو سکتا ہے منکر کو معروف سمجھ بیٹھے اور اس کا ارتقاب کر بیٹھے وہ اسی لیے آپ دیکھیں قرآن کے اندر دونوں چیزیں ہیں نیک اخلاق بھی ہے برے اخلاق بھی ہیں ذکر کیے گئے تاکہ ان سے انسان اجتناب کرے آپ دیکھیں جنت کا ذکر ہے جہنم کا ذکر ہے فرشتوں کا بھی ذکر ہے پلیس اور شیطان کا بھی ذکر ہے اچھے لوگوں کا ذکر ہے برے لوگوں کا بھی ذکر ہے اس لیے معرول کا حکم دینا اور لوگوں کو مکر سے روکنا صرف معرول کا حکم دینے سے یہ حق ادا نہیں ہوگا اگر انسان جب تک شک سے نہیں منا کرے گا تو عید کا حق ادا نہیں ہوگا جب تک انسان مداعت پر رد نہیں کرے گا اس وقت تک سنت کا حق ادا نہیں ہوتا ہے لوگ نہیں سمجھ پاتے ہیں آپ سنت کی تعلیم دے رہے ہیں سب لوگ سنت, سنت کی باتیں کرتے ہیں لیکن کہاں سمجھ میں آتا ہے جب آپ بداعت سے لوگوں کو رو گئے کھل کر کے رو گئے وزعت کے ساتھ سرات کے ساتھ اس میں کسی کے خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو کہ آپ کسی کی ڈر کی وجہ سے کہ اگر میں بداعت پر کروں گا شفت کروں گا لوگ ہمارا ساتھ نہیں دیں گے اور ہمارے فارور لوگ زیادہ نہیں بنیں گے ہمارے پروگرام میں زیادہ لوگ نہیں آئیں گے. لیپا پوتی کریں سب صحیح ہے آنکھ بند کر لیں ایسا کریں ایسا کریں یہ جی اسلام اور یہ منہجن صرف سارین کا نہیں لیے یہ منہ سروسارین کا یہ ہے کہ معروف کا حکم دینا منکر سے بھی لوگوں کو روکنا ہے اچھی بات کا حکم دینا ہے برائی سے لوگوں کو روکنا ہے یہ امرون ابھی معروف منکر معرول کا حکم دیتے ہیں, دیتے ہیں تم تم خیر امتن اسناس امرون اب معروف تو نہ ہو نا تم بہترین امت ہو تمہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے تم عارو کا حکم دیتے ہو لوگوں کو منکر سے روکتے ہو تو منکر سے روکنا بھی انسان کے لیے ضروری ہے ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں اس کلمے میں سب سے پہلے انکار ہے لا, لا مانے ہوتا نہیں نہیں ہے کوئی بابو دے براد, مگر اللہ عرآنی پہلے انکار ہے کلمے کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام نے جو کچھ شکند تھے جنہوں نے گتوں کو نسار دیا گتوں کو توڑا اور اللہ تعالیٰ دعا کرتے وہ جنوب نہیں وہ بنی یا نہ رسنا اللہ تعالیٰ تو ہمیں بھی اور ہماری اولاد کو بھی بت پرستی سے بچا سلم پرستی سے بچا بتوں کے توڑنے والے خکن تھے ابراہیم علیہ السلام لیکن پھر بھی دعا کرے اللہ رب العمین سے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں بھی اور ہماری اولاد کو بھی بتوں کی پرستی سے شرک سے بچا ہمارے بھی صلی اللہ علیہ السلام دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں تیرے ساتھ شرک کروں کیونکہ شرک سے انسان کے سامنے امال برباد ہو جاتے ہیں اللہ رب العلم قرآن میں سرے اللہ میں اٹھارہ نبیوں کا ذکر کیا کتنے نبیوں کا اور کیا فرمایا شیر کر لیں ان کے سارے برباد کر دے گا اور سورج ضمر اللہ نے فرمایا, وَإلَى مِن اللہ نے فرمایا مِن لحبتا لحبتا ہم نے آپ کی طرف وہی کی ہے اور آپ سے پہلے جو بھی گزر چکے ہیں سب کی طرف ہم نے وہی کی ہے اگر تم نے اللہ ابامن کے ساتھ شرک کیا تو اللہ ابامن تمہارے سارے اعمال کو برباد کر دے گا شرک سے ہر نیکی برباد ہو جاتی ہے کوئی نیکی باقی نہیں رہتی شرک کرنے کی وجہ سے انسان کی نماز اس کا روزہ اس کی زکاط اس کا حل اس کی قربانی تمام نیکیاں اللہ تعالیٰ برباد کر دیتا ہے لیکن انسان اگر شرک نہیں کرتا ہے تو اللہ ابام کی دیگر نیکیوں کو محفوظ رکھتا ہے وہ برباد نہیں ہوتی ہے لیکن شرک سے انسان کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں اس لیے سب سے پہلے انہوں نے یہ خصیت کی اپنے بچے کو کہ تم اللہ ردوامی کے ساتھ شرک نہ کرنا کیونکہ کیا شرک سب سے بڑا ظلم ہے اور یہاں پر ظلم شرک کیا ظلم ہے اور وہ دوسری ایک آیت ہے جب وہ آج نازر ہوئی کہ اللہ دین امن امان جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم سے پاک رکھا تو علاقے امن ایسے لوگوں کے لیے امن ہے اور یہی لوگ ہدایت دفتہ ہے یہ آئے صحابہ پر بہت گرا گزری کہ ام میں سے کون ایسا جو ظلم نہ کرتا اپنے آپ کے اوپر تمہارے نے خبر کہ یہاں پر یہ ظلم نہیں مراد ہے بلکہ ظلم کون سا مراد ہے کیا تم نے رقمان کی وصیت نہیں سنی جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کرتے ہوئے کہا تھا کہ لات امنا شرکا ظلم العظیم تو یہاں پر ظلم سے بڑا شرک ہے کیونکہ سب سے بڑا ظلم شرک ہے اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہے دنیا کے اندر یہ انسان اللہ رب کے ساتھ شرک کا کرے اس خیر سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ایمان کے ساتھ ساتھ شرک کی بھی آمیزش ہو سکتی ہے ایمان کے ساتھ ساتھ انسان شرک بھی کر سکتا ہے اس آئے سے یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے اللہ آمَنُوا عام ہے سو ایمان ہوں گے دونوں یہ نہیں کہا کہ جو ایمان لائے ان کے لیے امن ہے اللہ نے کیا کہا اپنے ایمان کو شرک سے پاک رکھا مطلب ایسے لوگ ہوں گے جو اپنے ایمان کو شرک سے پاک نہیں رکھیں گے ایمان بھی ہوگا شرک بھی ہوگا اور اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ بہت دور کی کوڑی لائی جائے ہم اپنے معاشرے پر نظر ڈال کر کے دیکھیں. دیکھ لیں کتنے لوگ ہیں جو شر کرتے اللہ پریمان ہے کہ نہیں ان کا اللہ پر ایمان، نبی پریمان قرآن پریمان آخرت پر ایمان، جنت جہنم پر ایمان، تمام نبیوں پر عامان سب پر پریمان لیکن ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شیخ بھی کرنے والے تو ایمان اگر شرک سے پاک ہوگا تب اللہ کے یہاں محتبر ہے اگر شرک ہوگا تو اللہ تعالیٰ کے یہاں معتبر نہیں بلاک اللہ امن ایسے لوگوں کے لیے امن ہے دنیا میں بھی امن ہے اور مرنے کے بعد سے ان کے لیے امن کی شروعات ہو جاتی ہے قبر کے عذاب سے امن جہنم کے عذاب سے امن انتقام سے امن سارا امن ان لوگوں کے لیے ہے جو انسان توحید پر ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والا نہیں ہے تو اس طریقے سے یہ سب سے پہلے جو وصیت کی اپنے بیٹے کو کہ شرک نہ کرنا کیونکہ دنیا میں شک سطح بڑا گناہ آج دنیا میں بائیس ہزار مزار ہیں اور قبے ہیں جن کی عبادت اور پرستش غیر اللہ کی, کی جاتی ہے بائیس ہزار کبے مزارات اور درگاہیں دنیا کے اندر ہیں جہاں پر ایک مسلمان جا کر کے اپنی پیشانی کو جھکاتا ہے ریز ہوتا وہاں جا کر کے اور جو عبادت اللہ کے لیے ہونی چاہیے پیشانی اللہ کے یہاں جھکنی چاہیے وہ پیشانی جا کر کے ان مقامات اور دگہوں پر جھکاتا ہے پھر بھی لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان صف نہیں کر سکتا پھر بھی لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان مشرق نہیں ہو سکتا اسلام اور ایمان کے ساتھ شرک کی آمیزش ہو سکتی ہے ہاں یہ بات اس حد تک درست ہو سکتی ہے کہ اگر واقع انسان کا اسلام حقیقی ہے ایمان حقیقی ہے تب شرک نہیں ہوگا تب دونوں کی آمیزش نہیں ہو سکتی لیکن اگر کی اسلام نہیں رہ کے آتے اور حقیقی ایمان نہیں ہے پکا ایمان نہیں ہے تو اسی صورت میں شرک کی آمیزش اس ایمان کے ساتھ ہو سکتی ہے ایمان کو بچانا ہے شرک سے ہمارے میں نے فرمایا اس جنازے کی نماز چالیس لوگ پڑھ دیں جو اللہ تعالی کے ساتھ شرک نہ کرنے والے ہوں ایسے لوگوں کے لیے ایسے لوگوں کی دعاؤں کو اللہ تعالی اس جنازے کے لیے قبول کر لیتا ہے بات سنائے سنائی چالیس ایسے لوگ جو اللہ تعالی کے ساتھ شرک نہ کرنے والے ہوں جنازے کی نماز کون پڑھتا ہے کیا آپ نے کبھی سکھ کو کبھی عیسائی کرسچین کو یہودی کو کسی ہندو کو جنازے کی نماز پڑھتی ہوئی دیکھا ہے نہیں جنازے کی نماز پڑھتے مسلمان جنازے کی نماز پڑھتا ہے جب مسلمان جنازے کی نماز پڑھتا ہے تو ہمارے نبی نے یہ قید کیوں لگائی کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنے والے مطلب یہ ہوا کہ مسلمان اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر سکتا ہے اللہ نے قرآن کے درمیان کیا کہ تم اہل کتاب کی نوی شک نہ ہوگے اہل کتاب یہ عہد السارہ شرک کے اندر پڑھے کہ نہیں پڑھے شرک تو یہ امت بھی شرک کرے گی اللہ کے سرکجی سے قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ شدمت کی عورتیں دوس اور قبیلے دوس جو امن کا ایک قبیلہ تھا وہاں ایک بدھ تھا جس کا نام تھا دلخلشہ وہاں امید ہوا کہ جب تک جا کر کے وہاں یہ لوگ اس کا طواف نہیں کریں گے جا کر کے وہاں پر اس کی بات نہیں کریں گے اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی لہذا ادمت کے اندر شرک پیدا ہوا اور شرک پہلی بار بھی مسلمانوں میں پیدا ہوا تھا پہلی بار بھی پیدا ہوا دوسری بار بھی پیدا ہوا جب بھی پیدا ہوا مسلمانوں ہی کے اندر شلک پیدا ہوا دنیا کی شروعات کسے ہوئی ہے ہست آدم اور ہست ہوا سے ہست آدم اللہ کے نبی تھے ہنستے ہوا ان کی زوجہ تھی نبی وہ ہوتا ہے دنیا کے اندر آئے تو لے کر کے آئے ان کے درمیان اور نور اسلام کی قوم کے درمیان سات صدیوں کا یا دس صدیوں کا فاصلہ دنیا میں پہلے شرک نہیں تھا شرک کا وجود بعد میں ہوا ہے سات سو سال دنیا پر گزرنے کے بعد دنیا میں شرک پیدا ہوا پہلے شرک نہیں تھا شرک ناغہانی اور بعد میں پیدا ہونے والے چیز ہے کن کے اندر پیدا ہوا تھا شرک انہیں لوگوں کے اندر جو اللہ پر ایمان رکھنے والے تھے آخرت پر ایمان رکھنے والے تھے انہیں کے اندر شرک پیدا ہوا انہوں نے جو ایک لوگ تھے ان کا واسطہ لیا کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے بارش برسا دے اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے اولاد دے دے سے کے اندر شرک پیدا ہوا جیسا کہ بخاری کے اندر امام بخاری نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے سورہ نور کے اندر جو پانچ بتوں کا اور ان کے نیک لوگوں کا ذکر کیا اللہ نے اس آئ کی تفسیر میں امام بخاری نے بیان کیا کہ اللہ کے نیک بندے تھے لوگوں نے تصویریں بنا لی تصویریں بنا, بنا لی گئی اس لوگوں نے شکر نہیں کیا وہاں نسل کر دیا جہاں لوگ اکٹھا ہوتے تھے اللہ کی بات کرتے تھے جب وہ نسل چلی گئی نئی نسل آئی تو انہوں نے کہا کہ بھی ہمارے آبا اجداد ان تصویریں بنائے تھیں یوں ہی بیکار نہیں اس لیے بنائی تھی کہ یہ نیک لوگ ہیں ہم گنہگار ہیں اور ہمارے ڈائرٹ اللہ تعالیٰ کے رسائی نہیں ہو سکتی اور ان کی رسائی ڈائرٹ اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑی نیک اور معذت اور پاک اور صاف لوگ تھے لہٰذا ان کا واسطہ لیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری سنے گا ان کے واسطے کے بہتر اللہ تعالیٰ ہم گنےگاروں کی نہیں سنے وہیں سے امت کے اندر انسانیت کے تشک پیدا ہوگا اللہ نور اسلام کی کتنے لوگ ایمان لائے 82 یا 84 عبداللہ بن عبا سے بات ہے کہ 82 یا چورسی لوگ ایمان لائے کشتی بنانے کا حکم دیا کشتی بنائی انہوں نے ایمان والوں کو سوار کر لیا جو ایمان نہیں لائے ایمان جوڑ نہیں لے رہ کر کے آئے اللہ نے عذاب بھیجا پانی کا وہ سارے کے لوگ پانی کے اندر ڈبو کیے گئے کوئی بھی شخص نہیں بچا تھا اب ایک مرتبہ پھر دنیا شرک اور مشرقی سے خالی ہو گئی دنیا میں کہیں شرک نہیں تھا یہ لوگ جوڑی پہاڑی پر روکے پانی ختم ہو گیا اس کے بعد دنیا کے اندر دوبارہ آئے پھر جب شرک پیدا ہوا دھیرے دھیرے زمانہ گزرتا گیا انبیاء سے دور ہوتے گئے شیطان اور گلیزوں کو بہکایا اس طریقے دوبارہ جو شرک پیدا ہوا پھر اللہ عدب العالین نے نبیوں کا سرسہ بھیجا حتہ کے مکے کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا وہاں بھی جب شرک آیا تو اللہ عدب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر بھیجا مکہ میں پہلے شرک نہیں تھا توحید تھی وہاں پر ابراہیم اسلام کے دین پر تھے لیکن عمر بن لوہار خزائی نامی ایک شخص ہے جو مل شام جاتا ہے تاجر تھا وہاں سے خود لے کر کے آیا اور لا کر کے خانے کعبہ کے اندر رکھ دیا ایک زمانہ ایسا آیا کہ تین سو ساٹھ دن ہوتے ہیں سال میں تین سو ساٹھ بدھ کھانے کا اندر رکھ دیے گئے ہر دن کا الگ الگ بت تھا ان کے پاس ہر دن کے لیے الگ الگ اللہ رب العالمین اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر بھیجا وہی پکا کی سرزمین جس کی طرف اللہ رب عب العام عصمٰسلام کو بھیجا براہ علیہ السلام کو بھیجا وہاں شیخ نہیں تھا بعد میں جیسے جیسے ان سے دورانہ دور ہوتا گیا شیخ آ گیا تو اللہ رب العالمین نے نبی آخر السلم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر بھیجا یہ اور لوگ تھے جن کے اندر شیخ پیدا ہوا کہ اللہ نے آسمان سے نئے لوگوں کو اتارا تھا یا پہاڑوں سے اللہ کو پیدا کیا تھا یہ زمین سے اللہ ان کو پیدا کہتے نہیں وہی لوگ تھے انسانوں میں جو اللہ پر ایمان آنے والے تھے تو شرک پہلی بار بھی مسلمانوں میں پیدا ہوا دوسری بار بھی تیسری بار بھی پیدا ہوا اور جب اللہ رب العلام نے اپنے نبی کو بھیجا تو ماں نے بھی کہا کہ دوبارہ پھر ابتد کے اندر شرک پیدا ہوگا لہذا اس بھرم نہ رہے لوگ کہ ہم تو کلمہ پڑھ لیے ہم مشرک نہیں ہو سکتے ہو سکتا ہے انسان کلمہ پڑھنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شیف کرے جو شرک کرے گا وہ کہلائے جو ڈاکٹر ہے ڈاکٹر کہلائے چاہے وہ کسی بھی دھرم کا ہو اس کو ڈاکٹر کہا جائے گا لہذا جو شرک کرے گا اس کو وہ مشرق ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شیر کرنے والا کہ شرک میرے بھائی ہو بہت گھرونا جرم ہے بہت گندا جرم ہے اس سے بڑا گندا جرم نہیں ہے یہ زراکاری سے بھی گندا جرم ہے شرک اس سے بڑا جرم آئیے آج ہمارے معاشرے میں بہت ساری تنظیمیں ہیں جو کام کرتی ہیں اور کہتی کہ ہمارے معاشرے کے اندر سگریٹ نوشی نہ ہو یہ پورا محلہ سگریٹ نیوشی سے نشا سے پاک ہونا چاہیے الحمد للہ بہت اچھی بات ہے لیکن کیا ایسی تنظیمیں ہیں جو کہتی ہمارے اس کے اندر شرک نہیں ہونا چاہیے ایسی تنظیم آپ کو نہیں ملے گی اور اگر کوئی تنظیم ہے کوئی جماعت ہے جو کھل کر کے توحید و سنت کی دعوت دیتی ہے شرک و کداعت سے روکتی ہے وہ مسئلہ کہہ لیتی سر ورنہ ہر جماعت کے اندر آپ کو بدعت اور شرک ملے گی یہ واحد جماعت ہے جو الحمدللہ اس سے پاک ہے خامیاں ہمارے اندر ہیں بہت خامیاں بہت خامیاں ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم وہ ہیں فرشتے ہیں لیکن شرک اور بدعت اور خلافات کی خامیوں سے الحمدللہ اگر کوئی جماعت بحیثیتیں مجموعی ہو سکتا ہے کوئی بندہ کوئی شخص ہو کوئی عورت ہو جو کرنے والی ہو لیکن بحیثیتیں مجموعی بے اصول اور دباوی تھے یہ جماعت اس سے پاک ہے کہہ رہے کچھ لوگ پیچھے کھڑے ہیں برائے مہربانی وہ لوگ جو ہے آگے آ جائیں کیونکہ آگے جگہ خالی ہے کھڑے ہونے کے بجائے خیر تو یہ جماعت ہے جو الحمدللہ جس کی پہچان ہے توحید خالص اور شرک سے لوگوں کو منع کرنا اگر ہم نے اس پہچان کو ختم کر دیا ہمارا وجود ختم ہو جائے گا ہم دوسری جماعتوں کے اندر شامل ہو جائیں گے انہیں سے پہچانے جائیں گے اس لیے ہم مر جائیں گے لیکن کبھی شرک کے ساتھ سودا بازی ہم نہیں کر سکتے یہ کیونکہ ہم سب سے بڑا گناہ شرک کرنا اللہ رب العامن کے ساتھ تو سب سے پہلے جو وصیت کی انہوں نے وہ یہی وصیت کی کہ میرے بیٹے میرے برفردار اللہ رب العامن کے ساتھ کبھی بھی شرک نہ کرنا کیونکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے اور اس گناہ کی تمہاری مغفرت نہیں ہوگی اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہوا حسین انسان اور والدین ہم نے انسان کو اس کے والدین کی وصیت کی ہے یہاں اللہ رب العلامین نے حسن یا انسان کا ذکر نہیں کیا اللہ کی مراد ہوئی ہے کہ ہم نے انسان کو وصیت کی ہے اپنے والدین کے ساتھ حسنی سلوک کی جیسا کہ دیگر مقامات پر اللہ اکبلام بیان دے اب دیکھیے اللہ کا حق بیان کرنے کے بعد حقوق العباد میں سب سے پہلے والدین کے حق کو بیان کیا جا رہا ہے اور یہ بات اللہ اکبلامین نے قرآن کی بہت ساری یادیں بیان کی ہے وہ قدم ابو اب ابود اللہ وہ بھی اللہ یہ تمہارا فیصلہ ہے کہ تم عبادت کرنا صرف اللہ قرآن کی اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا وہ عید اہد نآ اسرائیل وہ بھی لوال دینی حسانہ بنو اسرائیل کو اسی بات کی اللہ نے وصیت کی ان سے عہد لیا کہ تم صرف اور صرف اللہ کی بات کرنا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا وہ عبد اللہ تشرقی شیا وہ بھی اللہ کی بات کرو اللہ کی عباد کے ساتھ کسی کو شریک نہ دے رہا ہے۔ صرف اللہ کی عبادت کافی نہیں ہے جنت میں جانے کے لیے اللہ کی بات کے ساتھ ساتھ شف سے بچنا بھی ضروری ہے اسے نان کہا کہ وہ عبد اللہ غلّہ تو شریف ہو گئی آپ دیکھیں بہت سارے لوگ اللہ کی بات کرتے نماز روزہ سب کرتے ہیں لیکن اللہ تعالی کا دوسرا حکم ہے جسے جس روکنے کا حکم دیا اسے نہیں روکتے شرک اس کی زندگیوں کے اندر پایا جاتا ہے اس لیے عبادت کے ساتھ ساتھ شرک اسے اجتناب ضروری ہے اس کے بغیر کوئی جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا کوئی جنت کے دروازے تک نہیں پہنچ سکتا ہے اگر انسان سب عبادت کرے لیکن اللہ کی بات کے ساتھ کسی کو شریک کر لے اور توبہ کے بغیر مر جائے توبہ نہ کرے ایسے انسان کے اوپر اللہ ہر جنت کو عرم کر دیا تو یہاں پر اللہ کا بیان کیا گیا اللہ کا شکر ادا اور اللہ تعالی کے ساتھ پھر اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ والدین کے ساتھ حسنے سلوک سے پیش آئی یہ اللہ کی وثیت ہے یا لقمان علیہ السلام کی میں نے اس سے بیان،, بیان کیا کچھ علماء کہتے ہیں کہ لقمان علیہ السلام ہی کی حصیت ہے کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے ان کی وثیتوں کے درمیان اس عملے کی اس مسئلے کی اہمیت کے پیچھے نظر اور بظاہر یہی بات زیادہ صحیح لگتی ہے کیونکہ جو کلام کا انداز ہے اس انداز سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ برامین نے اس بات کو بیان کیا یہاں اللہ کے حق کے بعد والدین کا حق کا ذکر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ والدین کا بہت بڑا حق ہے اللہ اور اس کے رسول کے بعد اللہ کے حق میں نبی کا حق داخل ہے یا کوئی نہ کہیں کہ اللہ نے اپنا حق بیان کیا نبی کہاں چلے گئے نبی کو کس نے بھیجا اللہ نے بھیجا اس لیے اللہ کے حق میں نبی کہاں داخل ہے نبی کا حق اس میں داخل ہے اللہ نے کہا کہ کلا بدھ اللہ یہ بات اللہ کی کرنا لیکن کیسے اللہ کی بات کریں گے نبی کے طریقے کے مطابق کریں گے نبی کی سنت کے مطابق کریں گے ان کے طریقے کو چھوڑ کر کے اللہ کی بات کرے گا اللہ تعالیٰ اس بات کو قبول نہیں کرے گا تو اللہ کی بات نہیں اللہ کے حق میں نبی کا حق داخل ہے اس کے بعد والدین کا حق آتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی اولاد دینے والا ہے لیکن اللہ رب اللہ نے دنیا کو سبب پر قائم کیا ہے اور والدین اولاد کے لیے دنیا میں آنے کا ذریعہ اور سبب ہوتے ہیں اس لیے اللہ کے بعد نبی کے بعد سب سے بڑا حق والدین والدین کا حق ہوتا ہے قرآن میں اللہ نے بارہ اس کو بیان کیا ہے اور اس طریقے سے بہت سارے اس کے تعلق سے حدیثیں بھی ہیں اللہ کے سوچ حدیث ہے کہ وہ آدمی خاک آلود ہو جو والدین کو بڑھاپے میں پائے دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو اور ان دونوں کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنگت کا خردار نہ بنا سکے جنت کا دروازہ ہے ماں باپ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے باپ کے قدموں کے نیچے بھی جنت ہے باپ جنت کا دروازہ ہے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اس لیے ماں باپ بالخصول بڑھاپے میں اگر کسی کو ملے ہمیشہ ان کے اطاعت کرنا ہے ان کی نافمائی نہیں کرنا اضلاع یہ کہ ان کی بات کتاب تابو سنت کے خلاف جیسا کیا جائے گا تو ماں باپ کا بہت اونچا مقام ہے شہریت کے اندر وہ ہفتہ کی اگر ماں باپ کسی کے غیر مسلم ہیں تو بھی ان کی بات تو نہیں مانی جائے گی لیکن ان کی خدمت کی جائے گی ان کا حق ادا کیا جائے گا خرچ دیں گے دنیا اور ان کا علاج کیا جائے گا جو کچھ بھی بچہ کر سکتا ہے کرے گا لیکن ان کی بات نہیں مانے گا جیسے کہ بات آگے بھی آئے گی تو ماں باپ کا بہت بڑا حق ہے کیونکہ اللہ رب العامی نے اپنے حق کے بعد اس کو ذکر کیا ہے ایسے اللہ رسول صلی اللہ سور وسلم کے حدیث ہے کہ اللہن کی اللہ رضامندی والدین کی رضامندی میں ہے اور اللہ کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں ہے لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ کی ناراضگی غلط رہتی ہے اگر ماں باپ کی ناراضگی غلط ہے تو پھر اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا ہوتا ایسا اگرچہ کم ہے لیکن ایسا بھی ہوتا تو اس لیے ماں باپ کا عموی طور پر بہت بڑا حق ہے شریعت کے اندر اور اس کا اللہ رب ہمیں بار بار اس چیز کا جو ہے وہ گیا ہے اللہ رسول صلی اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ سب سے بہتر عمل کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے کہا نماز کو اسی وقت میں پڑھنا پھر پوچھا گیا کون کہا برالوالدین والدین کے ساتھ سلوک کرنا پھر پوچھا گیا کون کہا اللہ کے راہ میں جہاد کرنا سپن جہاد اسی سبھی راہ اسی بماری کے حدیث جہاد سے پہلے اللہ عالمین نے برال اللہ کے برالوالدین کو بیان کیا تو معلوم نہیں نماز اللہ تعالیٰ کا حق ہے اللہ کا حق ہے نماز نہ اللہ کا حق کے بعد بال البابدین آ گیا ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک اور پھر اس کے بعد جہاد ہمارے بھی نے فرمایا تو معلوم یہ ہوا کہ والدین کا بہت بڑا حق ہے شریعت کے اندر اسی کی اللہ رب العالمین نے یہاں حوثیت کی ہے جیسا کہ سور فرماتا ہے اوب سعل انسان وادی احسانہ میں نے بتانا کہ یہاں پر اللہ نے احسانہ یا حوصلہ کا لطنی بیان کیا. کیا کہا اوب شیر انسان وادی کس چیز کے اللہ نے کی ہے یہ اللہ نے بیان کیا لیکن قرآن کے دیگر آگتوں سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب الامن حسن سلوک کی حصیت کی ہے جیسے کہ سورہ احکاف انسان اور سورہ کمر کے اندر ہے حسن کہ ہم نے نصیحت کی ہے کہ میرے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش پھر اللہ ہے وہ فشال حرف عامین یہاں پر ماں کا ذکر کیا اللہ رب العمین نے کیونکہ ماں کا درجہ تین گنا باپ کے مقابلے میں زیادہ ہے کیونکہ ماں تین کام ایسا کرتی ہے جو باپ نہیں کر سکتا دو چیز اللہ نے یہاں بیان کی ہے اور تیسری چیز اللہ رب العامین نے سورہ احقاف یا کسی دوسری صورت کے اندر اللہ رب نے اس کو بیان کیا ہے کیا تو بات اللہ نے بیان کی ہے کہ حملت حکم قول کہ ماں اس کو اپنے پیٹ میں تکلیف پر تکلیف برداشت کر کے حمل میں رکھتی ہے ظاہر بات ہے باپ حمل میں نہیں رکھتا یہ تو ایک چیز حمل ہو گئی دوسری چیز ولادت اور تیسری چیز رضاعت ولادت جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تو ماں کو کتنا دکھ اور تکلیف ہوتی ہے اس کا احساس اور تصور مرد لوگ نہیں کر سکتے اس کا ذکر اللہ ابرامین نے دوسری صورت کے ذکر کیا ہے کہ ماں بچے کو حمل میں تکلیف پر تخلوق برداشت کر کے رکھتی ہے اور اس کو تکلیف برداشت کر کے اس کو وضع بھی کرتی ہے یعنی وضع حمل جب ہوتا ہے تو ماں کو بہت زیادہ درد ہوتا ہے اس درد کا احساس عورت ہی کر سکتی ہے کوئی مرد کوئی دوسرا انسان نہیں کر سکتا اور پھر ولادت کے بعد رضا بچے کو دودھ پلانا اسی لیے ماں کا درجہ تین گنا زیادہ ہے ہمارے کے پاس ایک سابت شریف لائے پوشا کہ ہمارے حسین سلو کا سزا مزدین کون ہے تما نے فرمایا کہ تمہاری ماں پھر پوجا کون کہا تمہاری ماں پھر پوجا کون کہا تمہاری ماں پھر پوجا کون, کون, کون, کون, کون کہا تمہارے باپ ہیں یہ بخاری اور مسلم کے دیش ہے اور اس کے علاوی ابو حیر اور ضلع تعالان اس میں باپ کے حق کی تکلیف نہیں ہے کہ باپ کے حق کو کم بتایا ماں کے مقام کو واضح کیا گیا ہے کہ ماں جو چونکہ تین کام ایسا کرتی ہے جو باپ نہیں کرتا ہے اس لیے آپ دیکھیے باپ اگر بچے کو لیتا ہے کبھی گود میں پیشاب کر دیتا ہے تو باپ ناراض ہو جاتا ہے جڑ دیتا ہے بچے کو لیکن وہی اپنے بچے کے پیشاب کے ساتھ ہوتی ہے اس کے پیخانے کے ساتھ ہوتی ہے کبھی باپ اپنے بچے کی گندگی کو دور نہیں کرتا ماشاء اللہ ماں یہ کام کرتی ہے اس لیے ماں کا مقام باپ کے مقابلے میں زیادہ ہے سب کا حق ہے سب کا مقام مرتبہ ہے لیکن ماں جو کی تین کام ایسا کرتی ہے اس لیے اس کا مقام بہت زیادہ ہے ادب المفرت کے واقعہ بیان کیا ہے ایک عملی شخص کا کہ وہ اپنی بوڑھی ماں کو کندھے پر اٹھا کر کے بحت اللہ کا تواف کر رہا تھا ابن عمر رضی اللہ تارو بھی طباف کر رہے تھے اس نے پوچھا کہ کی کیا میں نے اپنی ماں کا پتہ کر دیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں عرادت کے وقت جو ایک درد ماں نے محسوس کیا ہے ایک درد اس درد کا بھی تم نے پتا نہیں کیا ہے درد سے ہوتا ہے ایک درد کا بھی تم نے پتا نہیں کیا ہے تمہاری ماں کا تمہارے اوپر اتنا بڑا احسان ہے کہ حمل میں نو مہینہ لے کر کے تم کو چلتی پھرتی تھی کام کرتی تھی تم نے صرف ساتھ ساتھ چکر لگایا ایک گھنٹہ آدھا گھنٹہ تم نے اپنی ماں کو پیٹ پر رکھ کر کے طواف کرایا تمہاری ماں تمہیں نو مہینے تک کئی پہ رکھ کر کے چلتی تھی تمہارا بوجھ برداشت کرتی تھی اس لیے تم نے اپنی ماں کا ایک درد کا بھی حق ادا نہیں کیا ہے تو اس طریقے سے ماں کا حق بہت بڑا ہے شریعت کے اندر باپ کے مقابلے میں تین گنا اس کا زیادہ حق ہے لیکن باپ کا بھی حق ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ باپ کو کہا حق ادا نہ کیا جائے یا اس طریقے سے باپ کا شریعت کے اندر کوئی مقام نہیں ہے ماں کا چونکہ زیادہ کردار ہے عدلوال ہے اس کا زیادہ قربانی ہے اس اس کا زیادہ نہ ترقا کی قربانیاں بہت ہیں لیکن یہ قربانیاں ماں باپ کی قربانی ادا کر سکتی ہے لیکن باپ ماں کی قربانیوں کو ادا نہیں کر سکتا ہے ایک باپ اگر اپنے بیٹے کو پالتا ہے تو ماں بھی اسی بہت ہوتی ہے کہ اپنے اولاد کو پالتی ہیں محنت کرتی مزدوری کرتی ہیں اور اپنے اولاد کو پالتی اس لیے جو قربانیاں ماں دیتی ہے وہ باپ نہیں دے سکتا باپ کی قربانیاں ماں ضرور دے سکتی ہیں اگر ضرورت پڑتی ہے اس لیے ماں کا مقام شریعت کے اندر بہت زیادہ ہے بچے کا حق ہے ماں کے اوپر کہ بچہ کو وہ دودھ پلائے اگر اپنا دودھ نہیں پلاتی ہے تو شریعت کے اندر اس کے لیے وہ نہیں دے رہے ہماری بہت ساری ماں خاص طور سے آج کے دور میں بچے کو دودھ پلانے سے کچراتی ہیں باہر کا دودھ دیتی ہے اگر مجبوری ہے تو کوئی حد کی بات نہیں لیکن ادھر تو ماں کو چاہیے کہ اپنے بچے کو دور کرائے اللہ قسور صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیمہ کی اور امام تو اللہ علیہ کو صحیح قرار دیا ہے صحیحہ میں اللہ قیصور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ بہت ساری عورتوں کی چھاتیوں کو ساتھ موچ رہے ہیں ساتھ چھاتیوں کو موچ رہے ہیں تو انہوں نے پوچھا جب ابین سے کون عورتیں ہیں جب البین نے فرمایا ہا اولا یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی تھی اللہ نے دودھ دیا لیکن دودھ وہ نہیں پلاتی تھی تو یہ سزا ہے جو عورت اپنے بچے کو دودھ نہیں پلائے گی قدرت اور استاد کے باوجود اگر مجبوری ہے عورت کے کس میں دودھ نہیں آتا ہے اس کا معاملہ الگ ہے لیکن اگر مجبوری نہیں ہے دودھ آتا ہے لیکن اس لیے کہ ہماری چھاتی بڑی ہو جائے گی بہت سارے باقاعدہ ہمارے پاس ہے شوربر پوچھتا کہ میں یہ بھی اپنے بچے کو دودھ نہیں پلاتی بولتی کہ نہیں میں نہیں پلاؤں گی ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا اس لیے کا سوال آتا ہے اگر ایسا ہے تو یہ اس کے لیے وحید ہے کہ قیامت کے دن باقاعدہ سام اس کے شادی کو نوچیں گے جیسا کہ اللہ کے سلسل صلی اللہ وسلم کے حدیث ہے اور جو ماں کا دودھ ہوتا ہے بچے کی تربیت میں اس کی صلاح میں اور اس کی نشو و نما میں بہت بڑا کردار ادا کرتے ہیں باہر کے دودھ کے مقابلے میں اس کے اندر جو عزا ہوتے ہیں وہ بچے کی صحت کے لیے زیادہ مفید ہوتے ہیں بچہ ماں کی چھاتی کو منہ میں لگاتا ہے پیار اور محبت بھی ساتھ ساتھ سیکھتا ہے پیار اور محبت کبھی دودھ پیتا ہے وہ شفقت کا دودھ پیتا اپنی ماں کے ذریعے سے اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ اس عمل سے بات نہ آئے بلکہ یہ عمل ضرور کریں اور اگر وہ نہیں کرتی ہیں تو یہ صورت میں اس کے لیے جو ہے یہ چدا ہے کہ قیامت کے دن ان کے چھاتیوں کو وہ ساتھ پہنچیں گے اس کے بعد کیا فرمایا اللہ رمین نے کہ حاملہ دروم ہوا عام و و کی جو اس کی مدت رضا ہے دو سال ہے بچے کی مدت رضا دو سال ہے دو سال کے اندر یا دو سال تک ماں کے منہ پر ہے کہ اپنے بچے کو دودھ پلائے دو سال کے اندر اسی آیت سے اور بھی دو گھر آیتیں ہیں جن آیتوں سے علماء نے استعار کیا ہے کہ اگر کسی کے یہاں بچے کی ولادت چھ مہینہ گزر جانے کے بعد ہوتی ہے تو بچہ اس کے شوہر کا مانا جائے گا سب سے کم سے کم مدت حمل مہینہ ہے کم سے کم مدت امن حمل چھ مہینہ کیونکہ اللہ غلامیم نے یہاں دو سال کا ذکر کیا اور دوسری آیت عادت مایا کہ وہ انسان والد احسان حملت حکم و حکمت حکم وہ ہم لہو و فسالا حمل اور اس کے یا دور کی مدت رضا یا دودھ چھڑانے کی مدت تیس مہینہ ہے تیس مہینے میں سے دو مہین سال اگر نکال دیں کتنا بچے گا چھ مہینہ بچے گا مطلب یہ ہے کہ چھ مہینہ کے اندر اگر کسی کے یہاں بچے کی ولادت ہوتی ہے تو وہ جائز اولاد ہے اس کو ناجائز اولاد کہنا جائز نہیں ہوگا یہ علی رضی اللہ حداروں کا استفاد تھا اور اس دمبا پر تمام صحابہ کی موافقت حاصل ہے کہ کم سے کم مدت حمل چھ مہینہ ہے اس کے بعد کہ کا تم میرا شکر ادا کرو اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرو اس سے بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے حق کے بعد ماں باپ کا حق ہے یہ لئی تم سب کو ہماری طرف پکڑ کر کے آنا اس میں ایک طرح سے وعید ہے کہ تم جو بھی کر لو اللہ کا شکر ادا کرو ہاں کرو تم سب کو اللہ کی طرف پڑھ کر کے آنا ہے ایک دن تمہیں جواب دینا ہے ایک دن تمہیں حساب دینا ہے حساب و کتاب کا دن ہے ہماری طرف پڑھ کے آنا ہے یہ ساری وصیتیں ہماری ہیں اگر اس پر عمل کرو گے تو ٹھیک ہے نہیں عمل کرو گے تم کو ہمارے پاس آنا ہے یہ نہ سمجھنا کہ تمہاری گرفت سے الگ ہو گئے ہو یہ ہم تمہارے اوپر کرسٹ نہیں رکھتے ہیں ایک دن پڑھ کر کے آنا کچھ بھی کر لو دنیا کے اندر کچھ اور جب پاس آنا ہے تو اللہ رب عام سب کا حساب لے گا پھر آگے اللہ ہماتا ہے وہ جا ہدا کا اعلیٰ تشریف کبھی ماں علیہ صلاح کب علم فلاۃ ہما اگر تمہارے ماں باپ کوشش کریں کہ تم اللہ تعالی کے ساتھ شرک کرو جس کا کوئی علم اور کوئی دریل نہیں ہے فلاط ہوما تو ان کی اطاعت نہ کرنا یہاں پر اللہ رامین نے والدین کے حق کی حد بیان کر دی ہے کہ والدین کا حق تو بہت بڑا, بڑا لیکن حد یہ ہے اگر اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے شرک کی بدعت اور خرافات اللہ کی معاشیت کی تعلیم اور حکم دیا جا رہا ہے ماں باپ کی طرف سے تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی ان کا ادب برقرار رہے گا ان کا احترام برقرار رہے گا اب وہ ماں باپ چاہے مسلمان ہوں شرک کرنے کی دعوت دے رہے ہوں یا غیر مسلم ہوں لیکن بیٹے اور اولاد کو اللہ نے اسلام کی توفیق دے دی اور اب وہ اسلام لانے کے بعد اس کے ماں باپ اسے شرک اور کفر اور دور پرستی کی دعوت دے تو یہ ان کی بات کو نہیں مانے گا کیونکہ اس میں ان کی بات کو ماننے میں اللہ کی نافرمانی فرمانی ہے اور سب سے بڑا حق اللہ ہر کا جہاں اللہ تعالیٰ کا کہ ہفتی تلفی ہو رہی ہو وہاں کسی دوسرے کی بات کو نہیں مانا جائے گا لاز مہلو معاشی خاص جہاں مخلوق اللہ کی نافرمانی ہو کسی مخلوق کی بات نہیں مانی جائے گی اس لیے ہم ہمارا جو منہج جائے ہمارا جو عقیدہ ہے رزیسوں کا سلفیوں کا مانزش اور سارے پرکھائیں رہنے والوں کا کہ ہر امام کی بات مانی جائے گی بشردے کی اس امام کی بات کتاب و سے مالک ہو ہنتے مار نے کیا فرمایا تھا کہ کل شاہد و, و حضرت قبر ہر انسان کی بات لے بھی جائے گی اور اس کی بات کو رد بھی کر دیا جائے گا سوائے اس قبر والے کے اس قبل والے سے کون مراد ہے جی تیل کو لیا بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہاں طرز دیتے تھے مدینے کے اندر اور ہماربی کی قبر کہاں ہے مدینے کے اندر بیچتے نبی میں بیٹھ کر درج دیتے تھے تو کہا کہتے و کل ہی وہ حضر خبر یہ جو قبر والے ہیں ان کو چھوڑ کر کے دنیا میں ہر ایک کی بات لے بھی جائے گی چھوڑی بھی جائے گی کب لے جائے گی جب وہ کتاب و سنت کے معافی ہوگی کب چھوڑیں گے جب کتاب و سمت کے خلاف اور یہی تعریف تمام ایما نے دی ہے تمام علماء نے اسی بات کی تعلیم دی ہے کہ تمہیں حدیث مل جائے صحیح ہوئی ہمارا مذہب ہے امام وریفہ رحمت اللہ علیہ نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے امام شافی رحمۃ اللہ علیہ امام امداد نمبر اور دیگر علم کرام اسی بات کی تعلیم دی اور جب ان کو حق ملتا تھا اپنی بات سے رجوع کر دیا کرتے تھے پرانے بات کو چھوڑ دیا کرتے تھے حدیث نہیں انگلش اشتہار کیا حدیث آ کے اشتہار سے رجوع کر لیا حتحامہ بھولیا نے فمایا کہ میں صبح میں کچھ اور کھوکر دیتا ہوں فتوا دیتا ہوں شام میں کچھ اور فتوا دیتا ہوں میری بات اگر حدیث خلاف ہو جائے میری بات کو چھوڑ دینا حدیث کی بات کو لینا تو یہی سب کی تعلیم ہے جو اللہ رب یہاں تعلیم دی ہے کہ ماں باپ کتنا اونچا مقام ہے لیکن اگر اللہ کی مخالفت میں کوئی بات کہیں تو ان کی بات نہیں لی جائے گی ان کی بات رد کر دی جائے گی کیا ان کی بات رد کرنے میں ان کا ادب ختم ہو گیا ان کا احترام ختم ہو گیا یہی ان کا ادب و احترام ہے کہ ان کی بات کو نہ کیا جائے کیونکہ اللہ سے بڑھ کر کے کوئی ادب و احترام کے قابل نہیں ہے سب سے زیادہ ادب احترام اللہ کی ذات کا اللہ کے خلاف بات ہو رہی ہے نبی کے خلاف سنت کے خلاف ان کی بات نہیں لی جائے گی تو اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ کوشش کریں تو حکم دے کہ تم میرے ساتھ شرک کرو تو اسی صورت میں تم ان کی بات نہ ماننا ان کی بات نہ ماننا یہی حکم ہے علما کے بارے بھی اور سب کے بارے میں بھی نہیں. اللہ نے فمائے کہ مختلف شریف جس مسئلے میں تمہارا اختلاف ہو جائے اس کو اللہ کی لوٹا دو جس کے طرف لوٹا دو اللہ کی لوٹا دو یعنی اللہ پر پیش کرنا ہے اللہ کے رسول کی حدیثوں پر پیش کرنا ہے اور حدیثوں اور کتابوں سنت سے اس اختلاف کا حل ڈھونڈنا ہے اگر کتاب و سنت کے خلاف کسی کا قول اس کا قول لے لیا جائے گا اور کتاب و سنت کے موافق ہے تو خود ان کی تعلیم ہے اور دیکھیے دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جس کا علم مکمل ہو کام ہو کبھی کبھی انسان کے پاس علم رہتا ہے لیکن بھول جاتا ہے یاد کرانے پر اس کو حدیث یاد آتی, آتی ہے یاد کرانے پر اس کو آ کے یاد آتی ہے بھول جاتا ہے اس لیے آپ دیکھیے کہ عالم کے کتنے فتح ہوتے ہیں کبھی فتوا یا کسی مسئلے میں کچھ اور دس سال کے بعد پوچھیں گے کچھ اور اس کا جواب رہے گا امام شافی کا جو مسئلہ ہے ایک پرانا اور ایک نیا جب امام امام شافی رحمتہ اللہ علیہ کی ملاقات امام مالک سے ہوئی امام مالک جو مدینہ کے امام تھے جب ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے سارے پرانے فتح سے رجوع کر لیا اور یہ باقاعدہ ان کا دو مسلک بن گیا پرانا فتح فتح کیوں کیونکہ جب وہ قرفہ کے اندر تھے تو ان کے پاس حدیثیں سے زیادہ نہیں تھی امام مالک کے پاس آئے جن کی محتاطہ آئے تو ان سے ابھی ملی ان کو ابھی ملی اس نے آپ دیکھے امام ابیفہ کے دو صاحب کی ملاقات امام مالک سے امام مالک رحمت اللہ علیہ سے ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اگر, اگر ہمارے امام ہوتے اور وہ ساری حدیثیں سنتے تو ہمارے امام بھی ان حدیثوں کے معافی بتوا دیتے اسی کی مطابق بتوا دیتے دین ہے میرے بھائی یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے یہ ہمارے اولاد کی کا نہیں ہے یہ, یہ اللہ ابامن کا دین ہے لہذا جو کتاب و سنت کے معافی ہوگا وہی بتلی جائے گی اور ان کا ادب کیا جائے گا ان کا احترام کیا جائے گا اس کی وجہ سے نہیں کہ وہ احترام کے قابل نہیں رہے تھے ہاں اہم احترام کے قابل اشتہار کیا اشتہاد میں ان کو اثر ملے گا لیکن ان کے بعد والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کے اشتہاد کو چھوڑ کر کے نبی کی سنت کو لیں اشتہار ضرورت ہے جب سنت نہیں ہوگی تب اشتہاد ہوگا سنت کے موجودگی بھی اشتہار نہیں کیا جا سکتا اشتہار ایک ضرورت ہے سنت ہچک ہے وقت ہمیشہ اس اس لوگ کیا جائے گا جب انسان کے پاس ضرورت نہیں ہو اگر شرنت ہے تو اشتہار کی ضرورت ہی نہیں پھر لال برادا ہوا پھر دنیا معروفہ اور دنیا میں ان کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیشاؤ یعنی ان کی بات فرد کر دو لیکن دنیاوی اعتبار سے ان کے ساتھ اسے سلوک کرو ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیشاؤ نرمی سے بات کرو ان کی خدمت کرو ان کی ضرورتوں کو پوری کرو ان کا تعاون کرو بیمار ہو جائے علاج کراؤ حتی کی غیر مسلم ہے تم بھی ان کا علاج کہ سلام ہمیں ان تمام چیزوں کی تعلیم دیتا ہے ادب و احترام برقرار رکھنے کی تعلیم دیتا ہے تو دنیا کے لحاظ سے ان کی خدمت کی جائے گی ان کا ادب احترام کیا جائے گا پھر اللہ صبی لمنیہ ان لوگوں کی تبا کرو ان لوگوں کے راستے کی پیدوی کرو جنہوں نے میری طرف انعابت کی جنہوں نے میری طرف عنابت کی کس نے انعابت کیا صحابہ نے سب سے پہلے ایمان لانے والے کون ہیں صحابہ اسی لیے اب جلب نباس باتیں ہیں اس سے مراد ابو بکر رضی اللہ عنہ تعالیٰ ہوا ہے۔ سب سے پہلے پہل انعامت کرنے والوں مردوں میں ابو بکر جب وہ اسلام انہوں نے قبول کر لیا تو ان کے ساتھ ہی تھے وہ سارے صحاب اسلام قبول کیے جیسے عثمان توڑہ زبیر وقاص اور دلہمان بن عوف یہ سب عثمان وضی اللہ کے پاس آئے تھے ابو بکر شدید کے اب ان کے پاس آئے تو کہہ رہے گی تم نے اسلام قبول کر لیا کہا کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا کہ آدمی کی تصدیق کر لی اس کو سچ مان لے کہا ہم نے اس کو سچ مان لیا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہاں وہ سچے ہیں ہم نے کبھی ان کو جھوٹ بولتے ہو نہیں پایا دنیا کے معاملے کبھی جھوٹ نہیں بولے تو دن کے معاملے اللہ کے معاملے میں کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں اس لیے ساتھی سچے ہیں ہم ان پر ایمان لے آئے تو انہوں نے کہا کہ ساتھی تھے تم لوگ بھی ایمان لے آؤ تو لوگ ایمان لے آئے پھر ابوکر صدیق ان سب کو لے کر کے وہاں گئے اللہ کے سور کے پاس اور پھر جا کر کے اللہ کے سر سے دھیان کیا کہ کی لوگوں نے بھی اسلام قبول کر لیا اسر مبشلہ میں سے چھ صحابہ ایسے ہیں جو ابوکر صدیق رضی اللہ عالم کی دعوت پر جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا اسر و... مبشلہ میں سے چھ جو ابوکر صدیق رضی اللہ علوم کی دعوت پر انہوں نے اسلام قبول کیا یہی لوگ تھے جو جور نے... مبشلہ میں سے ہیں عثمان تلازرق اور ضرور منافع سلام قبول کیا تو پھر ہم آتے عبدالبن عباس ہیں اس سے مراد ابو بکر ہیں کیونکہ سب سے پہلے انابت کرنے والے مردوں میں سیدھی ہیں اور جب ان کو حق ملا تو انہوں نے حق کو اپنے سینے میں محفوظ نہیں کر دیا بند نہیں کر دیا تعلا نہیں لگا دیا بلکہ اس حق کو لوگوں تک پہنچایا اور لوگوں کو دین کے اسلام کی دعوت دی اس میں اللہ رب العالمی نے منہج کو بیان کیا کہ آپ ان لوگوں کے راستے کو اپنائیے جنہوں نے اللہ رب العالمین کی طرف انعابت کیا ہے پوری بات اللہ ابر فاتحہ کے در بیان کی درمیان کیرأۃ المستقیم شراط انا البدین آج لوگ ہمیں تانا دیتے ہیں اور یہ تانا ہماری اشتہار فخر کی بات ہے پہلے اعداد ہے ہماری جماعت کے لیے ہم لوگوں کے لیے کہ آپ لوگ ہمیشہ مناج کی بات کرتے ہیں مناج اس وقت سے جب سے دین ہے مناج کہتے ہیں راستے کو مناج کہتے ہیں شراط کو شراط مانے منہج منہاج نحج شراط سب ایک ہے اس وقت سے جس سے اللہ نے دنیا کے اندر دین دے جاتا دین پر چلنا یہی منحج ہے جو اس پر چلے صاحب کرام سب سے پہلے ہی ماننے والے ان کے راستے کو اپنانا یہی دین ہے اسی میں ہمارے نجات ہے اللہ نے ان کو نجات دیا جہنم سے ان کے راستے پر چلے گی اللہ ہم کو نجات دے اللہ گا اللہ ان سے راضی ہو کے اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں جنت کی بشارت دی گئی اللہ کی طرف سے کے کا کر دیا گیا ان کے لیے حقیقی ایمان کا مددہ دیا گیا جنت کی خوشخبری نوید جافذہ اللہ اباب کی طرف سے ان کے لیے گی اس راستے پر چلیں گے اسی کو منحص کہا جاتا ہے ایک دن صراط المستقیم شراط المستقیم کی ہدایت انعام طلحم شرأۃ النظین انعام طلع ان لوگوں کی راہ ان لوگوں کا منحص جس پر تیرا انعام ہو ان لوگوں کی راہ نہیں جن پر تیرا غذب ہوا اور دکھ بدلا بھی جن پر غضب ہوا یہودی اور جو گمراہ ہوئی وہ نصارہ تو یہاں تین اللہ نے بیان کیا ایک یہودیوں کی راہ ان کا صراط ان کا راستہ اور ایک جو نسالا ان کا راستہ بیان کیا ہے اور ایک راستہ صراط بیان کیا صراط کہتے ہیں راستے کو اور اسی کو مناسب کہا جاتا ہے اسی کو بناس کہا جاتا ہے تو وہ راستہ تو اللہ نے اسی دن سے رہا ہے جس دن سے اللہ نے تین دن دن دنیا کے اندر بھیجا ہے بلکہ راستے کے کی کیسے انسان کر سکتا ہے آپ کو کہیں جانا تو آپ راستہ पड़ेगा پڑے گا نا مسجد में میں آپ کو آنا ہے تو آپ کو راستہ पड़ेगा انتخاب کرنا پڑے گا کس راستے سے آپ کو جانا کیسے آنا بائک سے آنا پیدل آنا کار سے آنا لیکن آپ کو تو راستہ چننا پڑے گا دین ہے دین کا ایک راستہ ہے کس راستے پر آپ چلیں گے تہتر راستے ہیں کس راستے پر آپ چلیں گے آج دنیا میں کوئی ایسی جماعت نہیں ہے یا کوئی ایسا شخص نہیں ہے ہم جب منحص کی بات کرتے ہیں سبب سالین کی منحص کو اپنانے کی تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ آبلوت بہت سخت ہیں ہے آبلوت بہت مستدد ہیں دنیا میں کوئی ایسی جماعت نہیں ہے جو اپنے اسلاف کے فکر کی پابند نہ ہو وہ اپنے اسلاف کے منحص پر چلنے کی دعوت دیں تو قابل قبول ہم صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے زمانہ جنت کی جن سے اللہ راضی ہو گیا اس راستے کی طرف دعوت دیں تو ہمیں متصد کہا جاتا ہے تانا دیا جاتا ہے خوارج ہیں ان کے بھی تو اسلاف ہیں نا ان کے بھی اپنے امام ہیں کہ نہیں ہیں اپنے اماموں کی باتوں پر چلتے ہیں وہ ہماری اڑاف کی بات کو نہیں مانتے ہماری حدیثوں کو نہیں مانتے وہ اور اب آفظ ہماری حدیثوں کو نہیں مانتے قرآن کو نہیں مانتے ان کے اپنے امام ہیں ان کے اپنے ائمہ ہیں علما ہیں ان کے اپنے اسلاف ہیں. ہیں. ہیں ان پر چلتے ہیں صوفیاں ہیں اہل بدارت ہیں جتنی بھی جماعت ہے کسی بھی جماعت کا نام لے لیجیے ہر جماعت کے اپنے اسفاف ہیں ہر جماعت کے اپنے امام اور ایمان چلتے ہی نہیں چلتے انہیں کی بات مانتے ہماری بات نہیں مانیں گے وہ ہے نا وہ ہماری بات نہیں مانے گا ہم اگر وہ اگر بلائیں اپنے اصلاف کی طرف کوئی اعتراض نہیں ہم اگر بلاتے اسلف کی طرف جن کا اللہ رلامین حقوق دیا وہ سویل امن انا بے نہیں ہے یا ایدین اہم تب اللہ رکن اسات اتنا ہمارے لیے کیا اعزاز ہی ہے الحمدللہ للہ یہ مناہت اسی دن سے ہے جس دن سے اللہ نے دین کو نازل کیا یہ اور بات ہے کہ چونکہ پہلے منحط کا ذکر اجازت نہیں کیا جاتا تھا کیونکہ قرآن و حدیث کے اندر منہت چھپا ہوتا تھا یہ ضرورت کی پیداوار ہوتی ہے ضرورت کی یہ پیداوار ہوتی ہے جب کسی چیز کی ضرورت ہوتی تب اس کا یہ... تب اس کو اضافہ کیا جاتا ہے ایک مثال دے کر کے میں بات آگے بڑھاؤں کام دلّی سے گزر رہا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے ہے نا پہلے اتنا کہہ دینا کافی تھا لیکن جب یہ فتنہ پیدا ہوا کہ کچھ لوگ پیدا ہوئے معتزلہ اور چاویا جو کہتے تھے کہ قرآن مخلوق ہے اس کے بعد سے صرف اتنا کہہ دینا کافی نہیں ہے لیکن قرآن پہلے بھی مخلوق نہیں تھا نہ قیامت تک مخلوق رہے گا اور اللہ تعالیٰ کا کلام پہلے جو گزر چکے ہیں جنہوں نے قرض یہ نہیں کہا کہ قرآن مخلوق نہیں ہے لیکن ان کا یہ مان یہی تھا کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام اللہ کی شفت ہے جب اللہ تعالیٰ کی شفت ہے تو یہ مخلوق نہیں ہو سکتا کیونکہ اگر مخلوق ہوگا تو اس کمزوری کہ اللہ تعالی کی ذات میں مخلوقیت بھی داخل ہے اور اس سے بڑا شکای کیا ہو سکتی ہے اس لیے بعد میں کہا جاتا تھا کہا جانے لگا کہ قرآن مخلوق نہیں ہے صرف اتنا کہہ دینا کافی نہیں ہوا قرآن اللہ کا کلام ہے اللہ کی کتاب ہے محفوظ ہے اللہ نازری کا جمیل امیر کے ذریعے سے جس کی تلاوت کرنا ہماری عبادت ہے اتنا کافی نہیں ہے یہ کہنا پڑے گا کہ قرآن مخلوق نہیں ہے کیونکہ جب یہ لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے قرآن کو مخلوق قرار دیا تب اس کا اضافہ کرنا ضروری اس لیے منہج کی بات کرتے ہیں ورنہ پہلے قرآن حدیث کہا جاتا تھا منہج اسی کے اندر تھا صور فاتیا آج کی صورت ہے اللہ نے قرآن کے اندر سب سے ادیم صورت سولہ فاتح اس کے اندر بیان شراط اللہ دطین عام تعلیم شراط ہے اور نہ قیامت تک رہے گا کیا اور جب سے دنیا ہے تب سے آئی جب سے دین آیا تب سے چین موجود ہے ہر نبی کا دین کا ایک راستہ تھا جس پر چلتے تھے یہ ہمارے سلف ہیں صحابہ تعمیر طب جس کی اللہ نے تعریف کی نبی نے تعریف کی ان کے راستے پر عمل کرنے کا حکم دیا یہ چوائس نہیں ہمارے لیے کہ اختیار نہیں دیا گیا کہ چاہو وہ سلب کا راستہ لو چاہو وہ دان لو نہیں وہ طبع حکم ہے یہ حکم ججوم کے لیے ہوتا ماننا ضروری ہے اگر اپنے آپ کو تم جہنم سے بچانا چاہتے ہو اگر نہیں بچانا تو جو چاہتے ہو اللہ نے حکم دیا باقاعدہ اللہ نے اس بات کا حکم دیا وہ جیسا تم کو حکم دیا گیا ویسا استقامت اختیار کیجیے استقامت اپنے خواہشات کی بنیاد پر نہیں ہوگی استقامت اللہ تعالیٰ کے حکم کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے حکم کی بنیاد پر انسان استقامت اختیار کرے گا اور استقامت اختیار کر اللہ تعالیٰ کا حکم جو واضح کرے گا اللہ کے جو نبی کے صحابہ تھے ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے ان کے راستے کی اتباہ کرنا ہمارے لیے ضروری ہے یہ منہج کی دعوت ہے کہ وہ طبیعت کی جنہوں نے میرے طرف رجوع کیا ان کے راستے کو ان کے سبیر ان کے منہج کو اپناؤ اتبا کرو پیروی کرو اگر تم اپنے آپ کو جانب سے بچانا چاہے تو تم میں یہ لیا پھر تم سب کو میری طرف پکڑ کر کے آنا ہے کن بیمار کو معلوم تم جو کچھ بھی کرتے ہو میں ان تمام چیزوں کا تمہیں خبر کروں گا اس میں بھی اللہ اقرام طرف سے ایک طرف سے تحدید ہے اور وعید ہے کہ تم جو میرے راستے اپنا لو تمہیں ایک نہ دن ہمارے سامنے حاضر ہونا ہے اور اپنے اعمال اور اپنی تمام چیزوں کا تم کو حساب دینا الدال اب حاضر تم انما خلفنا گم اب ان کو ملیں تم نے گمان کرنا کیا رکھا ہے کہ ہم نے تم کو اگس اور بیکار پیدا کر دیا ہے تو ہماری طرف فلس کر کے واپس نہیں آؤ ایسا نہیں ہے سب کو اللہ تعالی کے یہاں حاصل ہونا ہے سب کو حساب اور کتاب دینا ہے کرنا ہے کوئی نہیں بچ پائے گا سب کا حساب کتاب ہوگا اسے ہمارے دعا کرتا ہے اللہ حاصل ہے سیرا اللہ تعالیٰ تمہارا آسان حساب دینا انسان اور ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ سے سب کو حساب دینا کچھ بھی آپ کر لیجیے آج عمل کا دن ہے حساب کا دن نہیں ہے آنے والا کل حساب کا دن ہے عمل کا دن دی نہیں رہے گا آج جو کر لیں گے آپ کے لیے وقت ہے کل جب آج آئے گا تو آپ کو صرف حساب دینا ہے اب آپ کو عمل کرنے کا موقع نہیں ملے گا دار عمل آج ہے آج جو بھی عمل کیجیے اس کا حساب نہیں لیا جائے گا کل صرف حساب ہوگا ہو عمل کا موقع نہیں دیا جائے گا لوگ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر ایک بار اور بھیج دیں اللہ کہ تعالیٰ کہے گا نہیں تم لوگ اے نہیں ہماری بات کو مانو گے اگر بھیج بھی دیا جائے تب بھی اس لیے اللہ تعالیٰ کسی کو دوبارہ دنیا کے اندر نہیں بھیجے گا اللہ کے سور صلہ صاحب عدیش ہے کہ جسے ساٹھ سال کی عمر مل گئی اب اس کے پاس اسے بات کو نہیں رہے گا نہیں کوئی اضر کر سکتا ہو کہ میں پاس آپ نہیں پہنچا یا میں بھی سمجھ سکا نہیں ساٹھ سال کی عمر ملی اب اس کے لیے کوئی اس وقت نہیں ہے تو سب کو اللہ تعالیٰ کی طرف لڑ کے جانا ان کو سلمات اللہ عط الرحمٰن ابدا جو بھی آسمان و زمین کے اندر سب اللہ ابرامن کے سامنے غلام بن کر کے اللہ کے بندے بن کر کے سب حاضر ہوں گے کوئی نہیں بچے گا سب کو حساب کتاب دینا تو اللہ ابرامن کی قدید ہے کہ تم جو کچھ بھی کر لو آج تمہارے لیے جھوٹ ہے تمہارا آج حساب نہیں ہوگا کل تمہارا حساب ہوگا کل تمہیں عمل کرنے کا موقع نہیں دیا جائے گا دوسری نصیحت جو کی ہے لکمان علیہ السلام نے یا بھیا پیارے بیٹے اے میرے خدا پہلے انہوں نے اللہ کی عبادت کی تعلیم دی شرک سے منع کیا اس کے بعد اللہ اقبامی قدرت بیان کر رہے وہ کہ اللہ اقبام کتنا عظیم ہے کتنا قدرت والا اللہ ابرانی آج ہمارے بچوں کو اسی کہانیاں ہم سناتے ہیں ادھر دور کی باتیں سناتے ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے تعلق سے بچوں کو ہمیں دکھا سناتے ہیں کہ اللہ کتنا بڑا ہے اللّہ تعالیٰ عذاب دینے والا اللہ سزا دینے والا ہم اپنے بچوں کو شیر سے بلی سے جڑاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے نہیں ہیں یہ اپنے بچے کو اللہ تعالیٰ سے دلا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت قدرت والا ہے تم جو کچھ بھی کرو گے رائے کے دانے کے برابر اللہ تعالیٰ سے حاصل کرے گا اگر آپ بچے کو اللہ تعالیٰ سے دلائیں گے تو بچہ خلوت اور تنای میں بھی اللہ تعالیٰ کی بات نہیں کرے گا یہ برائی نہیں کرے گا نافامانی نہیں کرے گا لیکن اگر آپ اپنی ذات سے بچے کو گرائیں گے اپنا ڈر پیدا کریں گے جب آپ نہیں رہیں گے بچہ آپ کی نافامانی کرے گا خردخرت کام کرے گا آپ کے سامنے نہیں کرے گا آپ کے پیٹ پی پی گناہ کرے گا وہ برائی کرے گا لیکن جب اللہ تعالیٰ کا خوف دلوں میں ڈالیں گے تو انسان بچہ جہاں بھی رہے گا اسے اللہ تعالیٰ کا احساس رہے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ ہماری ہر چیز کا کے بارے میں بات پوش کرے گا وہ غیاب کی غیر موجودگی میں بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمائی نہیں کرے گا لیکن جب اپنے بچوں کو ہم سے لڑائیں گے اپنی ذات سے لڑائیں گے جب تک سامنے ہیں بچہ ٹھیک رہے گا آپ چلے گے آفس میں تجارت کے لیے چلے گا کہیں اور چلے گے بچہ اسی مصیبت نافمانی شروع کر دے گا اس لیے بچوں کے دلوں میں اپنا خوف داخل کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کا خوف داخل کریں اللہ تعالیٰ سے گرائے کہ اللہ تعالیٰ پکڑنے والا ہے تو جو بھی گنا اگر ہو گیا اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے اگر یہ خوف پیدا ہو گیا تو انسان بچوں کی تربیت میں کامیاب ہو گیا فرماتا ہے میرے برخا اگر یہ لڑائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہے اور وہ کسی پہاڑی کے اندر یا کسی چٹان میں چھپی ہوئی ہے وہ چاہے آسمان میں ہو یا زمین میں ہو یا ادبی اللہ اللہ تعالیٰ سے دھو لے کر کے آئے گا ان نمبل و لطیف و قبیل اللہ, اللہ رب کیا ہے لطیف بہت باریک دین ہے اور بہت زیادہ خبر رکھنے والا ہے اللہ تعالی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی حاضر کرے گا اور بڑی سے بڑی نیکی کو بھی چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی بڑے سے بڑے گناہ کو بھی اللہ اللہ حاضر کرے گا ذرے کی شکل زبرہ سمجھتے نا ایسی چیز جس کا کوئی وزن نہیں ہے ہمخال اظہر خیرا ہم ام الخال اظہر شبرا زبرہ برابر خیر ہوگا اللہ کے یہاں عدل ہے اللہ کے یہاں انصاف ہے اللہ کے یہاں ظلم نہیں ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نہ کسی نیکی کو برباد کرے گا نہ کسی گناہ کو اللہ تعالیٰ برباد کرے گا تو حساب دے نہ سب جب معاف کرنے کا وقت آئے گا تو اللہ معاف کرے گا لیکن حساب کے وقت سارے گناہ حاضر کیے جائیں گے ہمارا ضرورت دکھائی لیں گے ہر خیر ذرہ برابر بھی خیر ذرہ روزنے دیوار سے جب سورج نکلتا ہے جو زبرات نظر آتے ہیں اس کو زبرہ کہا جاتا ہے اس کا کوئی وزن نہیں ہے اس کا کوئی حجم نہیں ہے لیکن اس جیسی میں کی یا برائی یا شرط یا گناہ جو بھی ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن حاضر کرے گا کہیں بھی ہو آسمان یا زمین میں تمام چیزوں کو اللہ غلامن حاضر کرے گا اس میں اللہ غلامین کی قدرت اور اس کی طاقت کا بیان ہے کہ اللہ کتنا عظیم ہے کتنا قدرت والا ہے آج ہم دنیا کی ترقی پر ہم سب حیرت کرتے ہیں حالانکہ یہ جو ترقی ہے اللہ تعالیٰ نے جو عقل دی انسان کو اس کی بنیاد پر ہے ہم دنیا کی ترقی پر بہت حیرت کرتے ہیں ٹیکنالوجی پر بہت حیرت کرتے ہیں لیکن اللہ رب العام نے جو چیزیں پیدا کی ہیں ان چیزوں پر انسان حیرت کی اظہار نہیں کرتا اللہ رب العامین نے اتنی ساری مخلوقات پیدا کی عرش پیدا کیا کرسی پیدا کی سب سے بڑی مخلوق عرش ہے اس کے بعد کرسی ہے اللہ نے پیدا کیا اس طریقے سے دنیا آپ دیکھ ڈالیے ساری چیزیں مخلوق ہیں سب کو اللہ اقبام نے پیدا کیا لیکن انسان ان تمام چیزوں کے سامنے ایک بندے کی عقل کو حیران کر دینے والی چیزوں کو تو بیان کرتا ہے لیکن یہ ساری چیزیں جو اللہ حرمن نے پیدا کی ہیں جو اللہ کی قدرت کا ایک نمونہ ہے معمولی صاحب ان چیزوں پر انسان حیرت کے اضاف نہیں کرتا ہے. یہ ہماری کمی ہے کہ اس طرح کا معاملہ ہم سے ہوتا ہے تو اللہ رب الرامین بہت قدرت والا ہے اگر پورے سمندر کو روسائیں بنا دیا جائے اور اللہ تبامل کے کلمات کو کوئی لکھے تو اس کو نہیں لکھ سکتا ہے. اللہ کا اتنا حق ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق کوئی ادا نہیں کر سکتا ابا قد اللہ حقاقی اللہ تعالیٰ کی قدر جو کرنی چاہیے لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کی آتا ہے آثار کے اندر بھی اور اس طریقے سے حادث کے اندر بھی اپنے با را سناتے ہیں کہ جو ساتوں آسمان ہیں اور جو سات زمین ہے اللہ رب العالمین کی ہتھیلی میں ایسی ہیں جیسے تمہارے کسی آدمی کے ہاتھ میں رائی کا دانا ہوتا ہے ساتوں آسمان اور ساتوں زمین اللہ کے ہتھیلی میں ایک رائی کے برابر سے زیادہ اس کی اہمیت نہیں ہے اللہ رب العالمین کتنی عظیم ذات ہے کتنی قدرت والی ذات ہے آپ انسان تصور نہیں کر سکتا انسان کیفیت نہیں بیان کر سکتا اس طرح اللہ ربابین کی قدرت ہے رات کی تاریکی میں کالی پہاڑی پر کالی چوٹی بھی اگر چلتی ہے تو اللہ تعالیٰ چلنے کی آواز کو بھی سنتا ہے اور اس کو چلنے کو اس کو دیکھتا بھی اللہ نے اس قدر عظمت والا ہے اللہ ربران نے کہ انسان اگر اللہ کے کمالات کو قدرتوں کو بیان کرنا چاہے تو انسان نہیں بیان کر سکتا ہے اس طریقے سے اللہ کے سل صلی اللہ علیہ کی حدیث ہے کہ سعودوں آسمان کی مثال خورشی کے سامنے ایسی ہی ہے جیسے کسی چٹل میدان میں کوئی ریگ ڈال پھینک دی گئی ہو انگوٹھی بہت بڑا چٹیال میدان ہے آپ نے وہاں پر ایک انگوٹھی ڈال دی اس انگوٹھی کی چٹل میدان میں کیا حقیقت ہوگی ایسے ہی آسمانوں اور آسمانوں کی مثال کرسی کے سامنے ایسی ہے کسی کیا جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کے دونوں قدم رکھنے کی جگہ کو کرسی کہا جاتا ہے لیکن جو اہل بدات ہے وہ کہتے کرسی کہ کے اللہ کا احاطہ کرنا اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے یہ بات غلط ہے یہ قرآن کی تفسیر کرنا یہ اس معنی میں کرسی کی غلط ہے عبداللہ بن بنپاس نے اس کی تعریف بتایا کہ کرسی کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے دونوں قدم رکھنے کی جگہ اللہ کا تو دیگر آجوں میں اللہ نے بیان کیا قدرت اللہ رب اللہ دیگر عادتوں کے اندر بیان کیا وسیع کرسی حسمات غرض اللہ تعالیٰ کرسی آسمان اور زمین کو کشا پر وسیع ہے تو اگر آپ اللہ کا علم مانتے ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ کا علم آسمان اور زمین ہی کے لیے کچھ ہے ایسا نہیں ہے اس لیے یہاں کرسی سے مراد براد نہیں ہے بلکہ کرسی سے مراد اللہ البراہن کے دونوں قدم رکھنے کی جگہ ہے اس کی کیفیت کیا ہے ہمیں نہیں معلوم نہ کیفیت کے کیشیت ہم کو پڑھنا چاہیے اس پر امام رکھیں کہ کرسی اللہ البرامن کے دونوں قدم رکھنے کی جگہ ہے تو اس کرسی کی حیثیت اس کرسی کے سامنے ساتوں آسمانوں کی حیثیت ایسی حیثی ہے جیسے بڑے چٹیال میدان میں چھوٹی سی انگوٹی آپ آم نے پھیک دی ہو اور کرسی کی عرش کے سامنے وہ فضیلت ہے کرسی کی حقیقت عرش کے سامنے یہ ہے کہ جیسے جو چٹل میدان ہے اس کی فضیلت ہے اس ریگ کے اوپر یعنی اس ریگ کی جو حیثیت ہے چٹیال میدان کی اسی طریقے سے گویا کہ عرش بھی کی حیثیت وہی ہے اور اس کے سامنے کرسی معمولی ہے جس عرض پر اللہ ابامی کی ذات جلوہ افروز ہے اس عرض پر دنیا کی سب سے بڑی مخلوق عرص اس کے بعد کرسی ہے سب سے بڑی مخلوق عرص ہے اللہ ابانی کی یہ اللہ ابانی قدرت کے اتنی بڑی بڑی مخلوقات پیدا کی ہے کہ انسان سر بھی نہیں سکتا ہے لیکن پھر بھی انسان تمام نشانیوں کو دیکھتا ہے پھر بھی اللہ اقبامی کی قدرت کا اظہار نہیں کرتا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں ساری حدیثیں صحیح ہیں اور حسن کے درجے کے ہیں عبداللہ ابی مسود ففاتے ہیں کہ آسمان جو ہے نظر آتا ہے نا اس آسمان اور, اور اس کے بعد کے آسمان کے درمیان پچاس سال کی پانچ سو سال کی دوری ہے اور ایسے ہی ہر آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان یہی دھوری ساتویں آسمان اور کرسی کے درمیان پچاس یعنی پانچ سو سال کی دوری ہے اور پھر کرسی اور پانی کے درمیان پانچ سو سال کی دھوری ہے اور اس پانی پر ارش ہے اس ارد پر اللہ ربان کے ساتھ تمہارے آمال میں سے کوئی بھی چیز اللہ پر معافی نہیں ہے کتنے زیادہ پردے ہیں ہمارے لیے لیکن اللہ کے لیے کوئی پردہ حایل نہیں اللہ ہمارے عمل کو بھی دیکھتا ہے ہمیں دیکھتا ہے تمام چیزوں کو اللہ ابان دیکھتا ہے اللہ ابان عرض پر دلواف ہوا ہے وہاں سے اللہ ابان تمام چیزوں کو دیکھتا ہے اللہ نگرانی کرتا ہے تو یہ اللہ اقبان قدرت جو انہوں نے بیان کی اپنے بچے کے سامنے ہمیں بھی اپنے بچوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کی ان کو بیان کرنا چاہیے تاکہ بچے کے اندر اللہ تعالیٰ کی عظمت پیدا ہو اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا اس کے بعد نے کیا فمایا ان نروا حرط الخبیر اللہ رب العمین بہت بھاری دین اور بہت خبیر و علیم ہے مخفی سے مخفی چیز کا بھی اللہ رب العامن احاطہ کیے ہوئی ہے تیسری نصیحت انہوں نے فرمائی اب انہیں اپنی صلاح بھائی میرے بیٹے نماز قائم کرنا نماز کی اہمیت ہر جماعت اس کا اخراج کرتی ہے کوئی ایسا نہیں جو نماز کی اہمیت کا انکار کرنے والی لیکن نماز پڑھیں گے کیسے نماز کس کی طریقے سے قائم کیا جائے گا اگر کوئی جماعت ہے جماعت اہل عدی ہے جو نبی کے طریقے پر نماز پڑھنے کی دعوت دیتی ہے یہاں کہا یہ نہیں کہا نماز کی اہمیت نہیں بیان کیا اقمی اور قیمت نماز کو قائم کرو نماز پڑھنے میں نماز قائم کرنے میں فرق ہے نماز قائم کرنا نبی کی شہرت کے مطابق تمام شعور اور کان کے ساتھ احسان کہ ہم اللہ کی بات کریں تو گویا کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں یہ نہ ہو سکے تو کم سے کم یہ شور ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہا ہے اور جو نبی کی سنت ہے اس کے مطابق عمل کرنا اور بھی لوگ ہیں جو نبی کی سنت کے مطابق پڑھتے ہیں لیکن اس لیے نہیں کرتے کہ نبی کی سنت ہے اس لیے کرتے کہ ان کے امام کا قول ہے اب دیکھیں کہ وہ کچھ لوگ ہیں نفاتین کرتے ہیں نماز بول داوا سامن بھی کہتے ہیں اور سب بندی کا بھی ان کے یہاں صحیح ہے لیکن کیوں کرتے ہیں کیونکہ ان کے کی عوام کا قول ہے اسے نہیں کرتے کہ نبی کی سنت ہے اگر نبی کی سنت سمجھ کے کرتے تو نبی کی اور بھی سنتیں ہیں جو نماز کے اندر لوڈ انجام نہیں دیتے ان سنتوں پر ہی پڑھتے کرتے تو انہوں نے وسیع کیا بولے عقی صدا اے میرے بیٹے نماز قائم کرو نماز کو پڑھو کس کے ساتھ قائم کرو تمام ارکان اور شروط اور واجبات کے ساتھ نماز کو قائم کرو نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا انہوں نے نماز کی اہمیت تو سب جانتے ہیں نماز بہت اہم ہے سات سال کا بچہ ہو جائے نماز پڑھنے کا حکم ہے دس سال ہو جائے نہ پڑھے مارنے کا حکم دیا گیا لیکن سوال یہ پیدا ہوتا جب ماں باپ خود نماز نہیں پڑھیں گے تو اپنے بچے کو کیسے مار سکتے ہیں اگر کوئی ماں باپ نماز نہ پڑھے اور اپنے بچے کو مارنا غرت کر رہا ہے اس لیے بچوں سے پہلے اپنے آپ کو کو تربیت دینے کی ضرورت ہے والدین پہلے اپنی تربیت کریں اس کے بعد بچوں کی تربیت کریں اگر ماں باپ نماز نہیں پڑھتے بچے کو نماز نہ پڑھنے پر کیسے مار سکتا ہے ایک, ایک عمل تو خود نہیں کر رہے ہو تو اس عمل کے چھوڑنے بچے کو تو کیسے مار سکتے پہلے عمل کر کے دکھاؤ تب بچہ آپ کی بات کو مانے گا تو حضرت رحمان نے سمایا کہ میرے بیٹے نماز کو قائم کر سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا امان میں سے جو نماز نہیں پڑھتا اللہ کی سوگتی سے فاروق کے ساتھ فرور امان کے ساتھ اٹھنا جائے گا بہت ساری آیات اور حدیثیں ہیں جسے نماز کی اہمیت معلوم ہوتی ہے لیکن یہاں پر نماز کی کیفیت دھیان کی گئی ہے کہ نماز کو کیسے قائم کرنا ہے آپ کو نماز قائم کیجئے جو طریقہ ان کا رہا ہوگا اس طریقے کے مطابق اللہ کے شوق سلوک کے بارا تمہوں نے اس طریقے سے نماز پڑھو جس طریقے سے تم نے ہمیں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے جس قدر نماز کی اہمیت ہے اسی قدر نماز کی کیفیت کی بھی اہمیت ہے اسلام کے اندر اگر کیفیت انسان چھوڑ دے گا تو گویا کہ نماز و نماز نہیں دے جائے گی اس لیے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری ہیں ایک صحابی کو آپ نے دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں جلدی جلدی نماز پڑھ رہے ہیں ایک شخص کو ہمارے نبیر آئے سلام کیا اور سکھایا ان کو قطار کی جا کے فصل نے فریق لے کر سل جاؤ دوبارہ نماز پڑھو تو نماز نہیں پڑھی پھر دوبارہ گئے پھر آئے پھر ہمارے نے کہا تین بار ایسا کیا پھر ہمارے نبیوں کو تعلیم دی کا کس طریقے سے نماز پڑھی جاتی ہے اور یہ حکم جو کے سب کے لیے ہے ایسا نہیں ہے کہ مرد کے لیے حکم عورتوں کے لیے نہیں ہے نماز کی کیفیت میں مرد اور عورت کی کیفیت میں کوئی فرق نہیں ہے چند مسائل میں فرق ہے ورنہ نماز کی کیفیت جس سے نماز کی شروعات مرد کی ہوتی ہے عورت کی بھی اسی چیز سے نماز کی شروعات ہوگی جو مرد کرتا ہے نماز کے اندر وہی ساری چیزیں عورت بھی کرے گی دونوں کی کیفیت میں کوئی فرق نہیں ہے نماز کی تیفیت. مسائل کے اندر فرق ہے عورت کی نماز گھر میں بہتر ہے عورت پر اذان نہیں ہے عورت اگر نماز پڑھائے گی درمیان میں کھڑی ہو کر کے نماز پڑھائے گی اگر سب عورتیں گھر میں بیٹھ کر کے مل کر کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھتی ہیں یہ ساری چیزیں ہیں مرد کی پہلی اگلی سفح بہتر ہوتی ہیں عورتوں کی بار والی سفے بہتر ہوتی ہیں ان سب مسائل میں فرق ہے لیکن کیفیت میں کوئی فرق نہیں ہے ہمارے ان سب کے امام تھے اور آپ کے حقوق سب کے لیے اور کسی بھی عبادت کی کیفیت میں مرد اور عورت کی کیفیت میں فرق نہیں ہے جسے مرد روزہ رکھتا جسے عورت بھی روزہ رکھے گا کیا مرد تھے عورت کا روزہ رکھنے کی کیفیت الگ ہے شہری کا وقت الگ ہے اس کا نہیں جن چیزوں سے مرد روزہ ٹوٹتا ہے انہیں چیزوں سے عورت کا روزہ ٹوٹ جائے گا جب افطاری کا وقت ہوتا مرد وقت وقت ہے مرد کے لیے بھی نہیں ہے حجومرہ کی بات لے حج عمرہ میں بھی وہی جو مرد کرتا عورت میں بھی, بھی کرے گا جس طریقے سے برطباف کرتا ہے عورت کو سی طباع کرے وہ بھی ساتھ چکر لگائے گی عورت پر ساتھ چکر لگائے گا صحیح کی جاتی دونوں بنا بتائے کیفیت میں فرق نہیں ہوتا ہے مسائل کے اندر فرق ہوتا ہے کیونکہ عورتوں کے ساتھ کچھ مخصوص مسائل ہیں پردے کا معاملہ ہے ان کے حید و کا معاملہ ہے ان کی حفاظت کا معاملہ ہے وہ نازک اور کمزور ہیں وہ سارے مسائل ہیں اس کی بنیاد پر مسائل کے اندر فرق ہے کیفیت میں کوئی فرق نہیں ہے آپ کے حکوم سب کے لیے سب کم ہے تم نے وسطی آپ سب کے نبی ہیں سب کے نبی ہیں یعنی کہ آپ سے مردوں کے نبی عورتوں کے بھی آپ سب کے جو خود اور امام اور نبی ہیں تو جیسے ہماربی نماز پڑھی ہے وہی وہ سب کو نماز پڑھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو گھڑا زبانوں کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سب سے برا چور ہوا ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے لوگوں نے کہا کہ نماز میں چوری کیسے ہوتی ہے تو ہماربی نے فرمایا جو اپنے رکو اور سجود کو پورا نہ کرے یہ نماز کی چوری ہے یہ بھی چور انسان ہے جو نماز کو وہ جدادی میں پڑھتا رکو ستیہ برابر نہیں کرتا اقتدار کے ساتھ نہیں پڑھتا ہمارے نبی نے کسی کو دیکھا کہا اگر اور رکو رقو ستیہ برابر نہیں کر رہا تھا ہمارے ابھی نے کہا کہ اگر اس کی حالت اسی حالت میں وفات ہو گئی تو ہماری ملت پر اس کی وفات نہیں ہوگی تو نماز کی کیفیت ہے نماز حضیب پڑھنا جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے ایک دیش میں آپ نے حکم دیا فرمایا معاشر و سمیم ان لمن اللہ یقین و سل بہوف رقو سجول اے مسلمانوں کی جماعت اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو رکو اور سجدے میں اپنی پشت کو برابر نہیں کرتا ہے برابر نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی ہے. تو نماز کی کیفیت ہے نماز کو قائم کرنا ہے نماز عبادت نماز بوجھ نہیں ہے کہ آپ نے جیسا چاہو اسے پڑھ لکھے ختم کر دیا نماز ایک امانت ہے نماز ایک ذمہ داری ایک احساس ہے نبی کی سنت اور طریقے کے مطابق ہمیں اور آپ کو نماز پڑھنا ہے تو حضرت اخمان نے نماز کے قائم کرنے کی حوصیت سنائی کہ نماز قائم کرو اس سے نماز کی اہمیت بھی کہ نماز ایسی آواز ہے جو ہر شریعت کے اندر تھی ہر شریعت کے اندر نماز تھی اسی لیے جب نماز فرد ہوئی مہراج میں تو کیا کہا تھا موسلام علیہ السلام ہم کب کرا لو تمہاری امت اس کی طاقت نہیں رکھے کیونکہ ان کا تجربہ تھا حضرت علیہ السلام کا اور اللہ نے اور نبیوں کے بارے میں بیان کیا ہے کہ وہ وہ نماز پڑھتے تھے اور نماز کی تعلیم دیتے تھے حکم دیتے تھے وہ امر اہل قبول آ رہی ہے اپنے اہل وار کو نماز کا حکم دو اور اس پر جٹے رہو ہم میں سے بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں فجر کی نماز میں بھی آتے ہیں بچہ سو کہ اس کو نہیں جگاتے اس کو حکم نہیں دیتے کہ بچہ چور نماز پڑھنے کی لیے اس کو لیکن آئیے اس کو مسجد میں اس کو بھی جانب سے بچائیے گا بیوی سو رہی اس کو بھی جگائیے بیوی اٹھ گئی شوہر نماز نہیں اٹھا ڈی کو چاہیے کہ پریشو کو جگائے اس کو مسجد میں بھیجے نماز پڑھنے کے لیے حکم دے اس کو باقاعدہ کہ نماز کا وقت ہو گیا چلیے نماز پڑھنے کے لیے اپنے بچوں کو نہیں جگاتے نیٹ ڈسٹرب ہو جائے گی آج نیٹ کا امتحان ہے بادامی کا امتحان ہے اسکول جانا ہے اور یہ کرنا ہے اس کا اگزام ہے ہم کیا کرتے ہیں نماز کو قربان کر دیتے ہیں جبکہ نماز کے لیے ہر چیز قربان کر دینی چاہیے ہر چیز نماز نبی کی آخری وصیت ہے دنیا سے جا رہے نماز کی حوثیت فرما رہے ہیں ہنستے الاروق اپنے گھرونوں کو خط لکھا کرتے تھے نماز کی ہر خط کے اندر ہر رسالے کے اندر تبدیل کیا کرتے تھے کہ نماز قائم کرنا اگر تمہیں نماز چھوڑ دیا تو گویا کہ تم نے چالیس دنیں چھوڑ دی جو نماز کو ضائع کر دے گا اس کے لیے دین کے دیگر حکام ضائع کرنا آسان ہو جائے گا اور وہ اخری بات آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجیے انسان اگر نماز چھوڑ دیتا ہے دین کے دیگر حکام اس کے لیے بہت آسان ہو جاتے چھوڑ دینا تو نماز یہ بہت اہم عبادت ہے اور اسی طریقے سے نماز کو قائم کرنا بھی بہت اہم ترین مسئلہ ہے لہذا ہم کو چاہیے کہ نماز کیسے پڑھنا ہے ہم اس کو سیکھیں نماز کے موضوع پر آج تک امام اور بائی رحمت اللہ علیہ سے بہتر کوئی کتاب نہیں لکھی گئی ہے نماز کے موضوع پر تین دن کتاب لکھی ہے نماز اللہ اکبر سے لے کر کے سلام لے تک صفت و سلاد ال نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقبیر کا کا نماز, نماز کا طریقہ اللہ سے لے کر کے تک تو کی نماز اللہ اکبر پر ختم ہوتی ہے گویا کہ تم اپنی آنکھوں سے نبی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو وہ کتاب میں نے دو تین بار پڑھی ہے الحمدللہ اللہ کا شکر احسان ہے تین جدوں میں وہ کتاب ہے آپ پڑھیں گے کتاب تو آخر آپ کو احساس ہو گیا کہ ہو کہ نبی کو آپ مار پڑتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کسی بھی مسئلے کو انہوں نے چھوڑا ہے ہر مسئلے کی دلیل بیان کے کیونکہ ہمارا ماننا ہے یہی ہماری دعوت ہے دلیل کے کوئی بات نہیں ہوتی ہے ہر چیز کی دلیل بیان کی جنہوں نے اس کے خلاف کے اوپر رد بھی کیا ہے اور صحیح مسئلے کو راجنی جنگ مسائل ہیں جن میں اہل حدیش کا ان سے اخلاف ہے ان کو چھوڑ کر کے باقی اور جو چیزیں ہیں ساری چیزیں اللہ, حد انہوں نے اللہ بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کی ہے اس موضوع و نماز کے موضوع پر کئی فیت سلاد پر آج تک اس طرح کی کتاب کسی آج میں لگی جو انہوں نے لکھی ہے جوی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ لکھا ہم تو ایک عورتیں میں لکھ دیتے ہیں کہ نماز کا لکھا ہو گیا تین جنٹوں کے اندر کتنی تفصیل کے ساتھ لکھا اس کتاب کا دور ترجمہ کے ساتھ بھی کتاب انہوں نے لکھی ہے اور پھر بعد میں ان دنتوں میں کتاب لکھی ہے اور جس کو اصل قرار دیا ہے تو اس موضوع پر سب سے اہم کتاب ہے کوئی امام اربانی رحمت اللہ رہی کتاب تو نماز قائم کرنا ہم کو ہر کام اور سروت اور تمام معاذبات کے ساتھ نماز قائم کرنا نماز عبادت ہے کوئی بوجھ نہیں ہمارے اوپر کہ ہم اس کو جلدی سے ادا کر دیں پانچ منٹ کے اندر چار رکعت نماز پڑھ لے جائیں جلدی جلدی نماز پڑھ لیتا نہیں سکون کے ساتھ بڑی اطمینان کے ساتھ پڑھی خوش و خدو کے ساتھ پڑھی اور جو نمازوں میں خوش بناتے ہوئے کامیاب ہوں گے نماز و خدو کے ساتھ انصاف کا ہے یہ ان کی تیسری وصیت تھی چوتھی وسیعت تھی امر بالمعروف اور نبی منکر کی وہ امر بال معروف کا حکم تو اور لوگوں کو منکر سے روکو حکم بھی دینا ہے معروف کا منکر سے لوگوں کو روکنا بھی ہے یہ ہماری پہچان ہے یہ کن تم خیر امت ہو تمہیں اسی لیے نکالا گیا ہے ہماری امت کی خیریت اور اس کی برائی اسی کے مجھ پر ہے کہ ہم لوگوں کو معروف کا حکم دیں اور منکر سے لوگوں کو روکیں معروف بھی دنیا کے اندر ہے منکر بھی ہے معروف کا حکم دینا لوگوں کو منکر سے روکنا دونوں کا عمل کرنا صرف ایک عمل کرنے سے انسان کامیاب نہیں ہوگا نہ دین کی مکمل تبلیغ ہوگی اگر انسان کسی ایک پہلو کو لے لے اور اسلام کے دیگر پہلوؤں کو اٹھ کر کچھ اوڑھ دے اسی لیے اللہ رب العالمین نے توحید کا حکم دیا شفی سرو کا سنت کا حکم ہے بداعت سے شناب کا حکم ہے اسی لیے جہاں انسان کے لیے سنت جاننا ضروری ہے وہی بدات کا بھی جاننا ضروری ہے تاکہ انسان اپنے آپ کو بدات سے بچا سکے اس لیے جاننا ضروری ہے کہ مداج سے بچائیں اگر آپ کو نہیں معلوم مگر کون چیز آپ کے نقصان دہ ہے آپ شوگر کے مریض ہیں یا آپ کو آپ ہارٹ کے مریض ہیں بی پی آپ کو ہے اور آپ کو نہیں معلوم کہ بی پی میں کون کون چیزیں نقصان کرتی ہیں تو ہو سکتا ہے ان چیزوں کو آپ کھانا پینا شروع کر دیں اور وہی چیز آپ کی بیماری میں اضافے کا ذریعہ بن جائے اس لیے جاننا ضروری ہے جو جاہلیت نہیں جانے گا وہ اسلام کو بھی صحیح طریقے کا نہیں جان سکے گا اور اس کا جاننا کس لیے ہے تشریح شر جاننا بچنے کے لیے حستے حدیفہ بے کہ سر کے رسول بارے میں پوچھتے تھے شر کیا ہے کیونکہ ہو سکتا ہے انسان شر کو خیر سمجھ لے جیسے آج لوگ شرک کو تو ہی سمجھتے ہیں لیکن نہیں ہے اور بدعت اور خرافات کو عقیدت اور محبت کے نام پر انجام دیتے ہیں اس لیے اس کا جاننا ضروری ہے تاکہ انسان اپنے آپ کو بچا سکے انہوں نے حصیت کی کہ وہ امن معروف اور نہائن من اپنے آپ کو تو معروف کا حکم دو اور لوگوں کو منکر سے روکو اور اگر یہ عمل ختم ہو گیا تو اللہ اللہ کی طرف سے آپ بھی آئے گا حضرت رضی اللہ عنہ کے حدیث ہے کہ اللہ لدیم کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے لتا امربی معروف تم ضرور ضرور معروف کا حق دو وہ لطن امر اور منکر سے لوگوں کو روکو اگر ایسا نہیں کرو گے تو قریب ہی کے لبام تمہارے اوپر احاط بھیجے سجا دے تم کو سنمت دے فلا سجا ہو پھر تم دعا کرو اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو قبول نہ کرے ہمارے گھر میں کتنی ناسمانیاں ہوتی ہیں کیا ہم حکومت دیتے ہیں منع کرتے ہیں لوگوں کو اس سے خاندان میں آپ دیکھیے آپ گھر کے بڑے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی نہیں منع کرتے لوگ ناراض ہو جائیں گے لوگ شادی بیاہ کرتے ہیں دیکھیے شادی بیاہ میں کتنی خوراکات ہوتی ہے کتنا زیادہ اسراف خود خرچی ہوتی ہے شادی بیاہ کے اندر اگر لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان غریب ہیں مسلمان غریب نہیں ہے مسلمان کی ایمانداری دیکھنا اس کی شادی بیاہ کو دیکھو کہ شادی بیاہ مسلمان کتنا خرچ کرتا ہے لاکھوں لاکھوں روپئے خرچ کرتا ہے شادی بیاہ کے اندر لوگ آتے ہیں سب کو تحفے بھی دیتا ہے ہزار 500 200 دو کی برات آتی ہے سب کے لیے آئی فون کسی کے لیے کچھ لوگ تحفے بھی دیتے ابھی تقریباً آج سے پندرہ سال پہلے کی بات ہے ممبرا میں ایک شیٹ تھے بوٹ بڑھ والے انہوں نے اپنی بچے کی شادی کی جو انہوں نے شادی کارڈ بنایا تھا جانتے کتنے کا تھا ایک ہزار روپئے کا ایک شادی کارڈ تھا ایک ہزار روپئے کا, کا ایک شادی کار آج سے پندرہ سال پہلے کی بات ہے اس وقت ایک ہزار آج کے مقابلے میں ڈھائی ہزار روپیہ ہو جائے گا ایک ہزار روپے کا ایک شادی کار بنایا تھا سونے کے ہوم سے لکھوایا تھا دلہن اور دلہی کا نام اور اس طریقے سے اس کے اندر جو ہے بادام کاجو اور اتنا بڑا لفافہ کتاب کی شکل میں لوگوں کو دیتے تھے ایک ہزار روپئے کا ایک لفافہ تھا اور ایک شادی کارڈ تھا کون کہتا ہے مسلمان غریب و فقیر شادیوں کو دیکھو کتنا اشراف خرچی تھا مگنی دیکھیے مگنی کے انسان لاکھوں روپیہ خرچ کر دیتا جو جس کی کوئی حیثیت نہیں اسلام کے اندر جو بدات ہی بدات ہے انسان اس کے اندر تین لاکھوں روپیہ خرچ کر دیتا لیکن کیا کوئی بازار کی زبان کھوڑ سکے کوئی کچھ ان پر رد کر سکے نہیں کوئی رد کرتا گھر کا مالی کہ گھر کا بڑا پھر بھی لوگوں کا میں نے کھایا اگر نہیں کھلاؤں گا تو لوگ کیا کہیں گے لوگ کیا کہیں گے سب کیا میں نے دعوت کھائی ہے آج بچی کی شادی ہے فلاں کی شادی اگر نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے آپ کو لوگوں سے ہم ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے ہمیں ہمارے ایک ساتھی کہا کرتے ہیں آج کے دور میں شادی کرنا جہاد ہے آپ ہیں ہوئے بھی اگر چاہیں سنت کے مطابق کرنا تو نہیں کر پائیں گے گھر والے ناراض ہوگے ماں باپ ناراض ہو جائیں گے بھائی بہن ناراض ہو جائیں گے اور واقعاتوں کی بات بہت دوست ہے بہت حد تک دوست ہے بہت حوصلہ چاہیے اپنے آپ کو سنت کے مطابق عمل کرنے کے لیے آپ کسی کی پرواہ نہ کریں دنیا کیا کر لے گا حساب افزا کو دینا دنیا والے تھوڑی ہمیں کچھ حساب دینا ہم کو دنیا والے دنیا والے کبھی خوش نہیں ہو سکتے جنہوں نے ایک ہزار روپئے کا کار بنوایا تھا لوگوں نے بات کی شکایتیں نہیں کی ایک ہزار کا کار تھا کھانے کی شکایتیں لوگوں کی اچھا استقبال نہیں تھا کوئی پوچھا نہیں کھانا میں فلاں چیز میں نمک زیادہ ہو گیا تھا لاکھوں روپیہ خرچ کیا کوئی خوش نہیں کچھ نہیں کر سکتے اللہ ایک رضا آپ کو مل سکتی ہے لیکن لوگوں کی خوشی آپ کو ہاسپ نہیں ہو سکتی تو جو چیز آپ کو بھلے گی اس کے پیچھے کون بھاگے لوگ آپ سے اور لوگوں کو کچھ کرنا بھی نہیں ہم کو کہ لوگوں کو آپ خوش رکھیں آپ کتنا بھی کر دیں گے لوگ ضرور ب ضرور کوئی نہ کوئی کمی نکال دیں گے کتنا بھی آپ کر دیں ضرور ب ضرور لوگ کمی نکال دیں گے تو پھر کیا فائدہ ہے اس لیے شراب سے بچیں فضو خرچی پر سوچیں سنت کی تباہ کریں سنت میں ہمارے لیے کامیابی ہے اسی بھی انسان کے لیے نجات ہے اسی بھی انسان کے لیے بچاؤ ہے آج کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس پیسے نہیں مسلمان فقیر غریب ہیں کتنی ساری باتیں کی جاتی ہیں یہ قربانی کا مسئلہ ہوتا ہے قربانی کرنے سے کیا فائدہ ہے اس کا پیسہ غریبوں کو دے دو یونیورسٹی بنا دو یہ کر دو وہی انسان کی بات کہتا ہے اس کے پاس لاکھوں روپئے کی گاڑی ہوتی ہے ہر سال نئی گاڑی خریدتا ہے اس کے پاس کئی محلات ہوتے ہیں ہر مہینے دو مہینے پر موبائل چینج کرتا ہے باٹ کے ساتھ رہتا ہے شادی بیاہ میں لاکھوں کروڑوں خرچ کرتا ہے یہ نہیں سمجھتا کہ اس پیسے کے لیے یونیورسٹی بنا دے مدرسہ بنا دے لیکن جب قربانی کی بات آتی ہے تو مسلمانوں کو قربانی کرنے سے کیا فائدہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جس کا کرنا ضروری ہے انسان کے لیے کہتا ہے کیا فائدہ قربانی کرنے سے बना قربانی کے پیسہ اکٹھا کر کے یونیورسٹی بنا دو اسکول بنا دو اسپتال بنا دو وہی انسان شادی بیاہ میں لاکو خرچ کرتا ہے اس کے پیسے سے اسکول بن سکتا ہے اتنا پیسہ خرچ کرتا ہے لیکن آپ اسکول کے لیے جائیں گے آپ کو کچھ نہیں مدد کرے گا وہ. لیکن تو ہمیں ڈرنا چاہیے اللہ براہمین سے یہ سارا جو ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے یہ بہت افسوس کی بات ہے ہم سب کچھ کو ختم کرنے کی ضرورت ہے ایک آدمی نہیں ختم کر پائے گا سب کو کرنے کی ضرورت ہے اور جو کہہ رہے ہیں ان کا حوصلہ بڑھائیے ان کا حوصلہ بڑھائیے ان کو تصدیق کیجئے کہ آپ الحمدللہ کی شادی کی آپ نے ایسا کیا یہ حوصلہ بڑھائی تاکہ لوگ ایسے پیدا ہوں لوگوں کے اندر جذبہ پیدا ہو تو انہوں نے کیا کہا, کہا کہ تم لوگوں کو معروف وہ نہا جن اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی عمر زیادہ تھی بچے کی عمر زیادہ تھی تبھی انہوں نے ان کو معروف کا حکم دینے کا کہا اور منکر سے روکنے کے کہا بچہ بڑا ہو گیا پھر بھی ہماری نصیحت کا مستحق ہو گیا ہمیں اس کو نصیحت کرنا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر اللہ نے کسی کو اولاد دی اور اس طریقے سے اس کو نصیحت نہیں کیا اس کو نصیحت نہیں کیا تو جنت کی خوشبو سے محروم رہے گا جنت کی خوشبوشیوں معروف رہے گا تو یہاں پر چوتھی جو نصیحت کی انہوں نے امر بل معروف اور نہیں المکر کی یہ اسلام کا ستون ہے بہت سارے علماء کہتے ہیں اسلام کا چھٹا رکن ہے امر بل معروف اور نہیں کشتی ہے اگر اس کی حفاظت نہیں کی گئی تو سارے لوگ ڈوب جائیں گے اللہ کے سر صلی اللہ اس کی مثال کشتی سے دی ہے کچھ لوگ کشتی میں سوار ہوتے ہیں اور کچھ لوگ نیچے سراغ کرنا چاہتے ہیں اگر سب نے مل کر کے اس کا ہاتھ نہیں روکا تو کوئی نہیں بچے گا جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے تو صرف دونوں لوگوں کو نہیں پہنچتا ہے جو اچھے ایک لوگ ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب پہنچتا ہے भी آتا ہے مسجد بھی ڈوبتی ہے مندر بھی ڈوبتا ہے ہمارے بہت سارے ساتھی بہت خوش ہو جاتے ہیں کہ سب کچھ ڈوب گیا مسجد بچ گئی یہ کوئی آتا ہے اور گر جاتی ہے مسجدیں خانہ کعبہ گرنے کے قریب تھا تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس کو ہم کریں کہ ہمارے حق ہونے کی دلیل ہے اگر حق ہونے کی دریل تو پھر مسجدیں کیوں ڈوب جاتی ہیں یہ حق ہونے کی دلیل نہیں ہے کہ آپ حق پر ہیں مسلمان دیکھیے سب تو ڈوب گیا پورا علاقہ تباہ ہو گیا لیکن مسجد بچ گئی یہ حق ہونے کی دلیل نہیں ہے یہ بہت کمزور چیز ہے یہ اگر آپ حق ہونے کی دلیل بنائیں گے تو وہ ساری مسجدیں ڈوب جاتی گر جاتی ہیں پھر آپ اس موقع پر نہ ہو جائیں گے حق ہونے کی دلیل نہیں ہے حق ہونے کی دلی کتابوں سے نکلے قرآن و حدیث ہے اس کے مطابق عمل کرنا ہے سر و کے فیم کے مطابق اس کو سمجھنا ہے یہ چیز ہے تو یہ کشتی کہیں ڈوب نہ جائے اس لیے ہر انسان کو اپنا کردار ادا کرنا ہے اور اسے بچانا ہے حضرت زین رضی اللہ عنہ نے کہا, کہا کہ کیا ہم ہلاک کرتے جائیں گے سار ہوں اور, اور ہمارے درمیان نیک لوگ ہوں گے تمہار نے کہا کہ ہاں ادا قدر اور جب حباثت زیادہ ہو جائے گی تو سب کو ہلاک و برباد کر دیا جائے گا اچھے لوگ بھی نہیں بچیں گے یہ متفق علیہ حدیث ہے اور سب سے بڑا معروف تاحید ہے اور سب سے بڑا منکر شریک ہے تو ہی سے بڑا معروف نہیں ہے دنیا کے اندر معروف وہ ہے جس کو شریعت معروف قرار دے منکر وہ ہے جسے شریعت منکر قرار دے اگرچہ آپ کہ اپ ال سے منکر نہ مانیں آپ کی عقل اسے معروف نہ مانے ہماری عقل معیار نہیں ہے شریعت میں جو معروف ہے وہی معروف ہے شریعت میں جو منکر ہے وہی منکر ہے لہذا سب سے بڑا معروف کیا ہے جو توحید ہے سب سے بڑا معروف ہے سب سے پہلے انسان کو توحید کی دعوت دینا ہے اور انسان کو لوگوں کو منکر سے روکنا ہے اور اس کے بعد پھر درجات ہیں اس کے نماز کی دعوت دینا ہے اس نے اخلاق کی دعوت دینا ہے والدین کی تعاط ہے در الوالدین ضرورت کی تحت لیکن سب سے مقدم جو چیز ہے توحید کی دعوت اور منکر سے لوگوں کو روکنا یہ چوتھی وصیت ہونے کی تھی کہ معروف کا حکم دینا اور منکر سے روکنا اور منکر سے روکنے کے لیے درجات ہیں اللہ کے سکھدی سے من رام کو منکرن خالی ویل ہوتی تھی تم میں سے جو منکر دے کے اس کو اپنے ہاتھ سے روکے لیکن جن کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے حکمرانوں کے لیے یہ ہمارے لیے نہیں ہے کہ ہم اس کو ہاتھ سے رو یہ حکمرانوں کے لیے جن کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے جو حدود اور تعزیرات کا نفاذ کرتے ہیں ان کے لیے ہمارے لیے نہیں پھر ہمارے میں نے فرمایا بلساں اگر اس کی طاقت نہیں ہے اس کے پاس تو اپنی زبان سے اور ڈنڈے سے آپ اگر روکنا چاہیں تو اپنی اولاد کو جو آپ کے ماتحت کے لوگوں کو روک سکتے ہیں آپ لیکن یہ ڈنڈا عام لوگوں پر نہیں چلانا ہے کہ آپ باہر جائیں کوئی من کر دیکھیں اور اس کو توڑنا شروع کر دیں ننڈا استعمال کرنا شروع کیا آپ کا ہماری لیے نہیں ہے یہ حاکمی وقت کے لیے ہوتا ہے آپ اپنے گھر کے پاس ہیں اگر اپنے گھر کے اندر کوئی من کر دیکھ رہے ہیں آپ اگر روکنا چاہیں آپ کے پاس کو نہ روکے ہمارا روک سکتے ہیں کیونکہ آپ اس کے ذمہ دار ہیں لیکن باہر کی ذمہ داری آپ کی نہیں ہے کہیں لمبے سے پہلے سان اگر اس کی طاقت نہیں آپ اس کو زبان سے روکیے زبان سے نصیحت کیجیے زبان سے اس کو اس کی بھی طاقت نہیں ہے دل سے اس کو برا جانیے اور ایمان کا سب سے کمزور طبقہ ہے سب سے آخری درجہ ہے جان ذارک عظف ایمان اس کو دل میں برا جاننا ہے اگر زبان سے کہنے کی طاقت نہیں ہے تو دل میں برا جانیے پھر اس کو زبان پر بت لائیے جب اس کی طاقت نہیں ہے دل میں آپ اس کو برا جانیے کیونکہ دل پر کسی کا کنٹرول نہیں ہے اللہ کے علاوہ آپ کے دل میں کیا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا اس لیے دل میں تو کم سے کم برا جانے کی چیزیں ہو رہی ہیں اگر آپ زبان سے نہیں روک سکتے کمزور ہیں تو دل میں کمزور کمزور کم تو یہ ہے انکارے مٹکر کے درجات اکی سری کے ساتھ مٹ کر روکنا پانچویں وصیت جو ہم نے کی تھی وہ سم علامہ اسابق ان نزانی کا میں امور صبر کرنا جب دین کی دعوت کے لیے نکلو گے تمہیں پریشانیاں آئیں گی اس پر تمہیں صبر کرنا ہے اس پر تمہیں صبر کرنا ہے ان نظام کے میں نظم اور یہ جو پختہ امور ہے ان میں سے رہی ہے صبر کرنا تو صبر بہت بڑی طاقت ہے یہ صبر بہت بڑی طاقت ہے صبر کا بدلہ جنت ہے جیسا کہ قرآن کے درمیان کیا وہ جزاؤں کی ماں صبر ہو کہ ہم نے ان کے صبر کے بدلے میں جنت ان کو عطا کیا وہ جزا ام کے ماں صبر ہو ان, ان کا بدلہ کیا تھا صبر کے بدلے میں جنت اور ریشم اللہ ہم کو جنت تو صبر کا بدلہ جنت ہوتی ہے صبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی سے شکایت نہ کرے اور صبر اول والا میں ہوتا ہے ہمارے ہاں لوگوں کو تکلیف آتی صاحب سے بتا دیتے اگر شکایت کرنا اللہ تعالیٰ سے کیجیے اللہ تعالیٰ دور کرنے والا ہے اور صبر اول وقت میں ہوتا شروع میں ہوتا عدیش کے کہ ایک خاتون تھی ان کے بہن بھائی یا کسی عزیز کا انتقال ہو گیا تو فات ہو تھی وہاں خبر پر جا کر کے رو رہی تھی وہاں بھی گزر ہوا اور میں نے ان کو دلاسا دلا کہا کہ مت رو رونا غلط ہے تو وہ سمجھ پائیں گے اللہ کے رسول ہے تو کہا کہ اگر آپ کی کسی کی موت ہوتی تو آپ سمجھتے جب ہمارے بھی وہاں سے گزر گئے تو لوگوں نے کہا کہ لاک رسول نے تم نے ایسی بات کہی دی وہ بھاگتے ہماربی کے پاس آئی کہا کہ اللہ رسول مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ ہیں تمہارے سبر ایک دس سے دور رہا شروع میں صبر ہوتا ہے مصیبت آ گئی. اولے اور بولے آپ کو صبر کرنا بعد میں وقت گزرنے سے انسان کو تو صبر ہو ہی جاتا ہے بعد میں انسان کو صبر کرنا مجبوری ہے اور بولے وقت انسان اگر صبر کر لیتا ہے تو اس کو صبر کہا جاتا ہے اور صبر کا مطلب یہ ہے کہ زبان نہ کھولنا ہم لوگوں کے سامنے ہے یہ اصل صبر ہے انسان کسی سے نہ بیان کرے پریشانی میں ہے اللہ تعالیٰ سے ادعا کرے اللہ ہمارے پریشانی ہمارے ایک شیخ ہیں جانتے ہمارے ساتھی لوگ شیخ راشم میں ندار حاضری محمد بن نردار حاضری بہت معروف عالم دین ہیں صرفی عالم دین عیور ان کے بھائی ہیں ان کو فالج مار دیا پورا ایک تقریباً ڈیڑھ دو سال تک وہ اسپتال میں رہے ہندوستان میں بھی آئے تھے کیرلا میں علاج کرانے کے لیے اب تھوڑا تھوڑا انہوں نے بولنا شروع کیا ہے اور ہاتھ اٹھ کر کرتا رہتا ہے اللہ کی کسر میں کہہ رہا ہوں جب بھی ہم لوگ ان سے ملتے ہیں کبھی احساس نہیں ہوتا کہ ان کو کوئی تکلیف ہے کہ الحمد الحمدللہ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ للہ کبھی بھی زبان سے انہوں نے شکایت نہیں کی اس قدر پختہ ایمان اور اس قدر اللہ پر بھروسہ ہمارے یہاں چھوٹی سی مصیبت آ جاتی پوری پورے علاقے کے لوگ جان رہتے سب کو معلوم پر جاتا ہے اللہ کے علاوہ کسی سے شکایت نہیں کرنا اس کو برداشت کرنا صبر کرنا ہے تو صبر کی وصیت انہوں نے کہ کہنا چھٹی وصیت یہ پانچویں نصیب تھی چٹھی نصیحت کیا تھی بولا تو سعید حد لوگوں کو حقیر نہ جاننا لوگوں کو حقیر حقیقت جاننا لوگوں سے بات کرتے ہوئے اپنے چہرے کو نہ پھیرنا حکالت میں کی بات کر رہے ہیں چہرہ کر لیا یہ کی دلیل ہوتی ہے جن سے بات کیجیے سامنے رکھ کر بات کیجیے تو انہوں نے وصیت کیا کہ کی کسی کو حقیر مت جاننا لوگوں کو کیونکہ اب یہاں سے بری خسرتوں کا ذکر کیا انہوں نے کہ بری خطرتوں سے انسان کو بچنا ہے انہیں میں سے یہ کہ لوگوں کو حقیر جاننا سارے انسان کو اللہ بھی جیسے پیدا کیا مرنے کے بعد سب کو اتنی زمین ملے گی سب کچھ اسی جسے انسان ایک بادشاہ کی پیدائش ہوتی ہے اس طریقے سے ایک حقیقی انسان کی بھی ہوتی ہے پھر کس بات پر انسان غروب کرتا ہے اور غن کرتا ہے یا کس بات پر انسان دوسرے کو حقیق جانتا ہے اس لیے ہمیں شریعت میں سے بنا کیا گیا کہ کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ سب مال، دولت خوبصورتی نسب یہ معیار نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں معیار تھی کاری ہے ہو سکتا ہے جسے آپ حقیقت سمجھتے ہوں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ سے زیادہ درجے والا ہوں زیادہ ان سے مرتبہ ہو اس انسان کو کبھی بھی کسی کو حقیر نہیں جاننا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں معیار تقوا ہے مان اور شکل و صورت نہیں ہے شکل و صورت میں انسان کا اختیار نہیں ہے اور جو چیز انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں یار نہیں ہوتی ہے کیا آپ کو جو شکر ہم کو ملی ہے ہمارے اختیار سے ملی ہے ہمارے ماں باپ ہمارے اختیار سے ملے ہیں ہم فلاں خاندان میں پیدا ہوئی ہماری خواہش تھی کہ میں اسی خاندان میں پیدا ہوں نہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کے اختیار ہوں اس لیے یہ معیار نہیں ہے معیار کیا امنا لہذا ان میں اگر کوئی کسی کو حقیقت جانتا ہے کسی کا مذاق کرتا ہے تو اللہ کی حکمت پر اعتراض ہوتا ہے یہ اللہ کی ترقی ہوتی ہے اللہ کی تخلیق میں ایپ جوئی ہوتی ہے اللہ نے جس کو جوش کرتی ہے اللّہ تعالیٰ حکیم ہے حکمت والا اس میں کسی کو حقیق جاننا یہ اپنے آپ کو حقیق جانو انسان ہے انسان کو حقیقت جاننا اپنے آپ کو حقیقت جاننا ہے اسے انسان کسی کو حقیق نہ جانے تو کیونکہ کمال اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہے آپ جو اپنے لیے پسند کرتے دوسروں کے لیے پسند کرتے کہ آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو حقیل کی نظر سے دیکھیں آپ ہمیں چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں حقیقت کی نظر سے دیکھیں پھر ہم دوسروں کو حقیقت جانے دوسروں کو حقیل کی حقیقت نظر سے کیوں دیکھیں اس لیے یہ بہت بڑی گمراہی ہے یا بہت بڑا گناہ ہے انسان کسی دوسرے کو آگے جانتا ہے ساتھی نصیت یہ تھی جو انہوں نے کی تھی لرار دے برا ان نوڑا حلائیوں سے بالکل مختار فخر زمین میں اکڑ کر کے نہ چلنا کیونکہ اللہ غلامین فخر کرنے والے متکبیر کو پسند نہیں کرتا ہے زمین میں اکڑ کر کے مت چلنا یعنی تکبر سے انہوں نے منع کیا کہ کی تکبر مت کرنا کیونکہ تکبر یہ ایک مہلک اور خطرناک دل کی بیماری ہے جو انسان کو ہلاکوں برباد کر دیتی ہے انسان کے عمل کو ضائع کر دیتی ہے اللہ کی رہمت سے دور کر دیتی ہے اور انسان کے اندر جو عادضی ہوتی،, ہوتی،, ہوتی ہے کساری ہوتی ہے جو غربت ہوتی ہے وہ تمام چیزوں کو ختم کر دیتی ہے جو متکبر ہوتا ہے وہ کبھی حق قبول نہیں کرتا ہے وہ اپنے آپ کو حق سے بڑا سمجھتا ہے اسی لیے ہمارے دن فرمایا الکیبر وم کبر کیا ہے اور کبر بتر حق کی قبول کیا ہے حق کا انکار کر دینا لوگوں کو حقیقہ یہ کبر اور تکبر ہے کہ آپ کے پاس حق آیا لیکن آپ نے حق قبور نہیں کیا آپ نے آپ کو حق سے بڑا سمجھتے ہیں تو حق کا انکار کر دینا یہ بھی تکبر ہے تکبر صرف یہ نہیں ہے کہ انسان چلے تو تکبر کے ساتھ بات کرے اس کے لیجیے تکبر یہ بھی تکبر ہے لیکن ایک تکبر یہ بھی کہ انسان حق کا انکار کر دے آپ اس کے پاس حق لے کر کے گئے حدیثیں حدیث دلیل آپ نے دیا لیکن اس کے باوجود بھی اس نے اس بات کو قبول نہیں کیا تو یہ حق کا انکار یہ بھی تکبر ہے تو تکبر یہ بہت خطرناک جرم ہے یہ انسان کے نیکیوں کو برباد کر دینے والی چیزوں میں سے ایک چیز ہے جو متکبر ہوتا ہے ہدایت سے محروم رہتا ہو کیوں اس نے کہ وہ حق نہیں قبول کرتا وہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت سے محروم کر دیتا ہوں اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھتا اسی لیے ایسے لوگ قیام کے دن چوٹی کی شکل میں اللہ کے سامنے پیش کیا جائیں گے اور یہ بدلہ ان کے تکبر کی بنیاد پر دیا جائے گا کہ دنیا میں اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے تھے تم آج آخرت میں چوٹی کی شکل ایسے لوگوں کو دی جائے گی حقیر بنا کر کے اللہ کے سامنے کو پیش کیا جائے گا لہذا انسان تکبر نہ کرے انسان چل چلے تو سکون کے ساتھ اطمینان اور روحار کے ساتھ یہی اہل ایمان کی چلنے کی پہچان ہے لالکھائی کو دے برا زمین میں اکڑ کر کے مت چلنا انرا بولن تب لوگ تم کیسے بھی چلو زمین کا سینہ نہیں چی سکتے زمین کو نہیں پانٹ سکتے پٹن کر کے پاؤں چلو کیسے بھی چلو کتنا بھی تکبر تمہارے چلنے کے اندر ہو کہ انسان زمین کو چیڑ سکتا ہے اپنے چلنے سے نہیں کر سکتا بولن تب لوگ جیوال اتوڑا تم جہاڑو کی بلندی کو بھی ان کی لمبائی کو تو نہیں پہنچ سکتے نہیں پہنچ سکتے تو کتنا بھی تکبر کو پھر کس بات کے انسان تکبر کرے اس لیے تکبر یہ اللہ تعالیٰ کی چادر ہے جو اللہ تعالیٰ کی چادر لیتا ہے اللہ حرم العامین ان سے ہدایت سے محدود کر دیتا ہے اور اس طریقے سے ایسے انسان کو اللہ عامن دنیا کے اندر ذریل کر دیتا ہے پھر دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے متکبر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو دنیا ہی کے اندر ضلیل کر دیتا ہے تواز و خواب کی ہماری فطرت ہونی چاہیے کہ انسان متوازے ہو خاکسار ہو اس کے اندر تکبر نام کی کوئی چیز نہ ہو تکبر انگلش نے بھی کیا تھا جو متکبر ہوتے ہیں ان کا امام پیشوا انگلش ہے اس نے بھی تکبر کیا تھا اب آس تک برا وکارا نافی انکار کر دیا تکبر کیا حق آیا اس کے پاس اللہ کا حکم آیا لیکن اس نے قبول نہیں کیا کیوں نہیں قبول کیا تکبر میں کیوں حستے آدم کو حقیر تھا ان کو مٹی سے تم نے پیدا کیا مجھے آگ سے پیدا کیا آگ بہتر ہے میں اس سے بڑا ہوں بہتر ہوں لہٰذا میں سجا نہیں کروں گا سدے سے انکار کر دیا اللہ رب اس زمین پر بھیج دیا تو اس طریقے سے تکبر سے انسان ہدایت سے اور حق قبول کرنے سے محروم ہو جاتا ہے تکبر یہ کبھی کبھی بڑا کفر بھی ہوتا ہے کہ انسان اس لیے کفر کی پانچ قسمیں کی گئی ہیں انہیں میں سے تکبر بھی ہے انسان حق کو قبل اور سب کچھ ہو جانے کی باوجود نہیں. تو یہ میں نہیں مانتا اس کو آپ کوئی بات لے کر کے جائیں قرآن کی بات ہے حدیث کی بات ہے پر میں نہیں مانتا اس کو. اگر کوئی آدمی شریق تکبر کہتا ہے تو کفر کا انتخاب کرتا ہے تو حضرت رکمان اسلام نے ان کو نصیحت کی متوازے بن کر کے رہنے کی آپ خاک سال بن کر کے رہیے سب کا انجام ہوئی ہوگا سب کو ایک دن بننا ہے سب کو ایک دن اللہ تعالی کے سامنے حاضر ہونا ہے اور جو متکبر ہوتا اس کا دل سخت بھی ہو جاتا ہے اس کے دل سے نرمی چھینک دی جاتی ہے تکبر کرتے کرتے انسان اور سخت ہو جاتا ہے اس لیے حق بات اس تک پہنچتی ہے اس کو انکار کر دیتا ہے ہر انسان مرے گا ایک دن مرنے کے بعد ہم سب خوراک بننے والے ہیں کی, کیوں کی سر خوراک بنے متکبر ہے وہ بھی اسی کی خوراک بنے گا وہ بھی زمین کے اندر جائے گا جبھی ہمارا انجام ہے تو انسان کس بات پر تکبر کرتا ہے اس لیے تکبر سے انہوں نے بنا کیا اپنے بچے کو اور کہا کہ کبھی بھی تم تکبر نہ کرنا بہت ساری اس کے تعلق سے اس میں مانبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تکبر سے منع کیا ہوا، منع کیا کیا ہوا قرآن نبی اللہ رب العمین نے بہت ساری آیات میں تکبر سے ہمیں اور آپ کو منع کیا ہے کیونکہ تکبر کا انجام بہت خطرناک ہوتا ہے اسے انسان اپنے آپ کو تکبر سے بچائے اللہ کے حدیث ہے کہ نرا دب ہو اللہ رب العالمی نے میری طرف وہی کی ہے کہ تم توازو اختیار کرو حلائی فلاحد الحد کوئی آدمی کسی کے اوپر فخر نہ کرے ولا احد اور کوئی کسی پر ظلم نہ کرے جاتی نہ کرے کوئی کسی پر فخر نہ کرے سب مٹی سے پیدا ہوئے ہیں سب کے باپ آدم علیہ السلام ہیں سب کا نصب جا کر کے وہیں پر ملتا ہے تو انسان کس بات پر فخر و غرب کرتا ہے کس بات پر انسان تکبر کرتا ہے یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی مال بھی ختم ہو جائے گا خوبصورتی پچاس سال کی ہوگی ختم ہوگی خوبصورتی اسے انسان کو کبھی تکبر نہیں کرنا چاہیے اس طریقے سے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ تین لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا ولازکی ہم اور نہ ہی ان کا تسکیہ کرے گا ولا ہند اور نہ ہی ان کی طرف دیکھے گا شیخم زانی بوڑھا زانی بوڑھا ہے وہ لیکن پھر بھی اسے نہ کرتا ہے اس میں عورت بھی داخل اگر ہے اگر بوڑھی ہے زانیاں ہے وہ بھی اس کے پہ داخل ہے تمہارے نے بمایا کہ بوڑھا زانی ایسے ایسے آدمی سے اللہ علام قیامت کے دن بات نہیں کرے گا وہ املیکن کرداب اور جھوٹ بولنے والا بادشاہ بادشاہ کو جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے جھوٹ بولنا سب کے لیے حرام ہے لیکن جو غریب انسان ہوتا ہے یا اس طریقے سے جو انسان کمزور ہوتا ہے کبھی کبھی جھوٹ بولنا اس کی مجبوری بن جاتی ہے بادشاہ کے لیے کوئی مجبوری نہیں اس کے اوپر کوئی حاکم نہیں ہے دنیا کے اندر اس کے لیے کوئی مجبوری نہیں ہے لیکن اس کے باوجود اگر جھوٹ بولتا ہے تو وہاں نبی ہیں کہ اللہ اقبال کام سے بات نہیں کرے گا وہ آئے مستقبل اور فقیر ہے لیکن گھمنڈی ہے فقیر گھمنڈی متقبل مانگتا ہے لوگوں سے بھی لیکن بہت تکبر اس کے یہاں تکبر صرف مالدار لوگوں کو یہاں نہیں پایا جاتا کہ جو مالدار ہیں منصب والے ہیں صرف کے یہاں تکبر فقیروں کے یہاں بھی ہو سکتا ہے کیونکہ تکبر دل کی بیماری ہے جو انسان کے حرکتوں سے ظاہر ہوتی ہے تو اس لیے ایک فقیر بھی متکبر ہو سکتا ہے یہاں اس کو متوازر ہونا چاہیے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے مانگنے والا ہے لیکن پھر بھی تکبر کرتا ہے قبر کر انسان ماردار ہے بہت بڑے پوسٹ پر ہے وہ بھی عوام ہے لیکن پھر بھی انسان کہہ سکتا ہے کہ بھئی ان کے پاس تو کسی چیز کی کمی نہیں ہے لیکن ایک ایسا انسان جو فقیر ہے تندست ہے محتاج ہے لیکن اس کے باوجود بھی تکبر کرتا ہے تو ہمارے صلی اللہ اندر وسلم بناتے ہیں کہ قیامت کے کتنے لاکھ بار سے بات نہیں کرے گا اس طریقے سے اگر کوئی آدمی اپنے کپڑے کو ڈکنے سے نیچے بٹاتا ہے اور یہ تکبر کے طور پر لٹکاتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے بھی قیامت کی دن نہیں دیکھے گا نہ اسے بات کرے گا اور اگر بغیر تکبر کے اپنے کپڑے کو ٹکنے سے نیچے لٹکاتا ہے تو اس کی سزا ایک اتنا حصہ جہانب کے اندر چلے گا دونوں کے گناہ میں فرق ہے اس لیے دونوں کی سزا میں بھی فرق ہے ایک انسان تکبر کے طور پر کرتا اپنے کپڑے کو ٹکنے سے نیچے رکھتا ہے تو اسی صورت میں تکبر ہے اس کے پاس کپڑا بھی ٹکنے سے نیچے ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے بات نہیں کرے گا ان کے لیے دردناک عزاب ہوگا اور اللہ ارباب ان کی طرف نظر رحمت نہیں کرے گا لیکن ایک آدمی ایسا ہے جو اپنے کپڑے کو ٹہنے سے نیچے رکھتا لیکن تکبر اس کے پاس نہیں ہے فیشن میں کرتا ہے پہلے تکبر کے کرتا ہے تو بھی اس کی سپاہی ہے اتنا حصہ چاہنا کہ چلے گا ہر حال بھی گناہ ہے بہت سارے لوگ ہنستے ہو صدیق کی دریل دیتے ہیں کہ وہ کر صدی دل رہا ہوتا انہوں کا کپڑا کبھی کبھی ٹہنے سے نیچے ہو جاتا تھا جب مالمی نے حدیث سنائی تو وہ کرسدی رضی اللہ عدال اللہ تعالیٰ سے اللہ کے سے کہنے لگے کہ میں بہت کوشش کرتا ہوں تو کہ وہ قرصدی رضی اللہ کرسیدیور کے پاس تونگ جیسا کہ سرید نگاروں نے بیان کیا جب اظہار پہنتے تھے تو لڑک جایا کرتے تھے وہ تو کہتے تھے کہ میں بہت کوشش کرتا ہوں لیکن اس کے باوجود بھی اس کا کچھ حصہ تکنے سے نیچے چلا آتا ہے تم آدمی نے گواہی دی کہ ان تدستوں ہوں آپ ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو تکبر کے طور پر کرتے ہیں جب ہمارے نبی نے گواہی دے دی تو آج اگر کوئی آدمی اپنے کپڑے کو ٹہنے سے نیچے رکھتا ہے تو کس نے گواہی دی ہے کہ تمہارے تکبر نہیں ہے کوئی ہے گواہی دینے والا نہیں کوئی گواہی دینے والا تھا ہمارے نبی نے گواہی دی ہمارے نبی کو ایسے معلوم پڑا اللہ حرم نے آپ کو بتایا کیونکہ آپ عالم غیب نہیں تھے اللہ نے آپ کو بتایا کہ ان کے ہاں تکبر نام کی چیز نہیں ہے تو آپ نے کہا کہ آپ ان میں سے نہیں ہیں تو یہ دلیل ہمارے لیے نہیں ہے کہ ہم اس کو دلیل بنانے اپنے کپڑے کو ٹکنے سے نیچے رکھیں کپڑے کو ٹہنے سے نیچے رکھنا حرام مردوں کے लिए بڑا افسوس ہوتا ہے کہ آج مرد کے کپڑے تو بہت بڑے ہوتے جا رہے ہیں ٹکنا انگلیاں نہیں آتی ہیں لیکن جس عورت کے بارے میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ اس کی उसकी کا का بھی نظر نہ آئے آج وہ اس کی رام بھی نظر آتی ہے اتنا چست اور اتنا چھوٹا کپڑا پہنتی ہے مرد کو ٹکنے से ऊपर रखना चाहिए عورتیں अपना کپڑا ٹکرا نہیں بلکہ گھٹنے سے اوپر رکھتی نہ اس میں نہ نکالی تو یہ ایسے لوگوں کے لیے بھی سدا ہے جو گرچے تکبر میں نہ کرتے ہوں لیکن پھر بھی ان کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اپنے کپڑوں کو ٹکنے سے نیچے نہ رکھے اگر تکبر میں ہے تو ان کے لیے بڑی है ہے اور اگر تکبر میں نہیں ہے تو بھی اتنا حصہ جاننا چلے گا یہی بات ورما نے کی ہے آٹھویں نصیحت انہوں کی تھی کہ وہ صحیح مشیے کا چلنے میں میانہ روی اختیار کرو میانہ روی نہ بہت تیز نہ بہت سست درمیانہ روی اختیار کیجیے میانہ روی چلنے کے اندر نہ بہت تیز شرف اور رخار کے خلاف ہو نہ بہت سست جیسے کوئی بیمار ہو کہ بہت آپ اپنا دھیرے چل رہے ہیں جیسا لگتا کہ آپ بیمار ہیں اللہ نے آپ کو صحت دی ہے تندرستی دی ہے تو آپ ایسے چار کریے جس کے آپ کے پاس طاقت ہے بہت تیز چلنا شرف اور وخار کے خلاف ہے اور بہت دھیمے دھیرے چلنا دھیرے دھیرے چلنا یہ انسان کے لیے گویا کی بیمار ہے یا اس کے پاس گویا کی عذر ہے اللہ رب العالمین نے سورت فرخان کی طرف جمایا وہ اعباز الرحمان الدین افشونا الل اور خاطب قالو سلامہ اللہ کے نئے بندے وہ ہیں جو زمین میں وقار اور سکون کے ساتھ چلتے ہیں سکون اور وقار کے ساتھ چلتے تو ہمارے چال بھی ایسی ہونی چاہیے چلنے سے انسان کو اندازہ لگے کہ ہاں یہ انسان کیسا ہے اور چلنے سے بھی پتہ لگا جا سکتا ہے کہ انسان عالم ہے جاہل ہے بدکبیر ہے, ہے کیسا ہے انسان کے چلنے سے بھی جو تجربے کار لوگ ہیں حکمت والے ہیں وہ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ آدمی کی جو چال ہے کون سی چال ہے تو چلنے میں بھی انسان کو میانہ روی اختیار کرنا چاہیے وہاں مظاہر فرماتے ہیں الفاظ دو فل مشی اتباد چلنے میں کس کا مطلب یہ ہے کہ آپ توازو اختیار کرے چلتے ہیمنڈ کے ساتھ سینہ تان کر کے نہ چلیں یہ متکبرین کی چال ہوتی ہے تو انسان کو میاں روی اختیار کرنا چاہیے یہ بھی کہا گیا کہ جب انسان چلے تو اس کی نگاہ قدم جہاں رکھتا ہے اس کے سامنے اس کی نگاہ ہو یہ نہیں کہ ہم آگے دیکھیں پیچھے دیکھیں دائیں دیکھیں انسان اس لیے تھوڑے بہت سارے لوگوں کو لگتی ہے کہ بھی انسان پائی سے ٹکرا جاتا ہے کبھی کسی دیوار سے ٹکرا جاتا ہے کیونکہ وہ آگے نہیں دیکھتا ہے کبھی گائے طرف دیکھے گا کبھی بائیں طرف دیکھے گا تو اس طریقے سے اپنی نظروں کو اٹھا کر کے چمتا رہتا دیکھتا رہتا ہے تو فرماتے ہیں کہ نہیں انسان کو اپنی نگاہ جہاں انسان قدم رکھتا ہے وہاں اس کی نگاہ ہونی چاہیے عورتیں بھی گزرتی ہیں اور بھی چیزیں ہوتی ہیں انسان اپنی نگاہ کو پست رکھے گا تو تمام چیزوں سے انسان اپنے آپ کو بچا دے گا اس لیے اہل ایمان کو مومنین کو بھی اللہ نے نگاہ کو پست کر کے چلنے کا حکم دیا آپ کو حکم دے دیجیے کہ پھر نگاہوں کو پست کر کے چلے تو نگاہ کا پردہ صرف عورت کے لیے نہیں ہے مرد کے لیے بھی ہے کہ پھر نگاہ کو پست کر کے چلے تاکہ آس پاس بغل میں آنے جانے والی عورتوں کے اوپر اس کی نظر نہ پڑے اس لیے اپنی نگاہ کو پست کرنا چاہیے توادو ہے اس کے اندر اور توادو اور خامشاری جس کے اندر آتی ہے اللہ تعالیٰ اسے عزت اور بردیتا فرماتا ہے اللہ کے سو صدیش ہے ما صدقہ دینے سے کوئی مال کم نہیں ہوتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے کوئی مال کم نہیں ہوتا ہے ہمارا اس بات پر ایسے ایمان ہونا چاہیے جیسے اللہ کی ذات پر ایمان کہ اللہ کی راہ میں آپ خرچ کریں گے تو آپ کے مال میں کمی نہیں آئے گی اللہ تعالیٰ اور آپ کو دے گا اللہ کی طرف سے فرشتے آتے ہیں دو ایک دائیں طرف, طرف بیٹھتا ہے ایک بائیں طرف بیٹھتا ہے دائیں طرف بیٹھنے والا فرشتہ دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دینے والے کو اور دے اور بائیں طرف جو فرشتہ بیٹھتا ہے وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو جو نے اسے دیا ہے روک کر کے رکھا اللہ تعالیٰ تو اس کے مال کو روک لے جب اللہ روک لے گا تو مال انسان کے پاس نہیں آئے گا مال دینے والا اللہ امان اللہ کا ہے. یہ مام جو ہمارے پاس ہے اس کا حقیقی مالک اللہ تعالی کا تھا بول اللہ خزانات اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمینوں کے خزانے یہ سارا مال حقیقت میں اللہ رب العمین کا ہے ہم تو تقسیم کرنے والے ہیں ہم تو لوگوں کو دینے والے ہیں اصل دینے والا اللہ رب العمین ہے کہ اللہ رب العامن نے آپ کو دیا کس معاملہ کا آپ لوگوں پر خرچ کیجیے اپنے پر خرچ کیجیے رشتداروں پر خرچ کرتی ہے سلائی بھی کیجیے تو مال حقیقت میں اللہ کا ہوتا ہے اللہ کی راہ میں اگر آپ دیں گے تو آپ کا مال کبھی کم نہیں ہوگا فکیروں کو دیں گے غریبوں کو لوگ آپ کے لیے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کی مال میں برکت دے گا آپ کنویں سے پانی نکالنا اگر بند کر دیں تو کنواں خشک ہو جاتا جو عورت اپنے بچے کو رہتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے پستان میں دھوپ ڈالتا رہتا ہے لیکن جو عورت دھوپ پلانا بند کر دیتی ہے اس کا کستان خشک ہو جاتا ہے اللہ کی راہ میں دیں گے اللہ اور دے گا جیسے کستا میں اللہ دھو ڈالتا ہے کنئی میں اللہ تعالیٰ پانی ڈالتا ہے ایسے ہی اللہ ابام دے گا جو اللہ کی راہ میں دے گا جو سدکا اور خیرات کرے گا صدقہ خیرات کرنے سے بات کم نہیں ہوتا ہے جو بنتا لوگوں کو معاف کر دیتا اللہ تعالیٰ اس کو عزت اور سربردی ادا کرتا ہے معاف کر دینا یہ مجبوری اور کمزوری نہیں ہے معاف کر دینا بڑک پک کی دلی ہے جو انسان جتنا عظیم ہوگا اتنا ہی زیادہ لوگوں کو معاف کرنے والا ہوگا سب سے عظیم ذات اللہ کی ہے سب سے زیادہ معاف کرنے والا صبر کرنے والا اگر کوئی اللہ ربران نہ ہے اللہ کی لاظرمانی ہوتی ہے اللہ کے ساتھ شک ہوتا ہے اور اس سے شرا شرک ہوتا ہے لیکن اللہ صبر کرتا اللہ معاف کر دیتا ہے دنیا کہتا ہے آخرت میں شرک معاف نہیں ہوتا دنیا میں اللہ معاف کرتا ہے آپ کو رزق دیتا ہے شرک کرنے والوں کو بھی رزق ملتا ہے اللہ انتقام نہیں لیتا اللہ تعالیٰ پہ کے دے دنیا کا انتقام آخرت کے مقابلے میں آسان ہے دنیا کا انتخاب آخرت کے مقابلے میں آسان ہے اس لیے ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لیے چھوڑ دیا بہت سارے لوگ تعجب کرتے ہیں کہ بھائی اسلام کے اندر سزا ہے شراب پینے پر ذرا کرنے پر سدا ہے چوری کرنے پر سدا شریک کرنے پر سدا کیوں نہیں ہے جبکہ سب سے بڑا جرم شرک ہے تو شرک کرنے پر سزا ہونی چاہیے دنیا کے اندر کوئی سزا نہیں ہے اس لیے کہ آخرت میں سدا ہے دنیا کی سزا ہلکی ہے آخرت کی سزا سب سے بڑی ہے یہ سزا اتنا یہ ظلم اتنا بڑا ہے کہ دنیا میں کوئی سزا اس جرم کے برابر نہیں ہو سکتی اس لیے آخرت کے اندر ایسے لوگوں کی سزا دی جائے گی جو جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہے گی اس لیے شلق پر سزا نہیں ہے انہیں لوگ تعجب کرتے ہیں کہ دنیا کے اندر سب پر چوری کرو گے ہاتھ کاٹ لے آتے ہیں شیفا والا گناہ اگر ہے تو دنیا میں سزا لانے کیوں نہیں رکھی اس لیے نہیں رکھی ہے کہ آخرت میں جہنم اس کا انتظار کر رہی ہے اور جہنم سے بڑا کوئی سزا نہیں ہو سکتی اس سے بڑا کوئی سزا نہیں ہو سکتی جو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے تو اللہ تعالیٰ سب زیادہ معاف کرنے والا ہے سب سے زیادہ سفر کرنے والا اللہ تعالی ہے لوگ اللہ کو کالیاں دیتے ہیں اللہ کا انکار کرتے ہیں اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ سفر کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سے بھی چاہتا ہے کہ ہم بھی سفر کریں اللہ معاف کرنے والا اللہ ہم سے بھی چاہتا ہے کہ ہم لوگوں کو معاف کریں جب آپ چاہتے ہو کہ اللہ آپ کو معاف کرے تو دنیا بھی چاہتی ہے کہ آپ کو بھی اللہ نے اگر موقع دیا آپ ان کو معاف کر دیں تو جو معاف کرتا ہے اس کے بڑے ہونے کی دلیل ہوتی ہے معاف کر دینا انسان کی کمزوری نہیں ہوتی ہے آج دنیا سے کمزور مانتی جو کسی کو معاف کر دے وہ کمزور بھی بڑا انسان ہے وہ پھر مان بحرم اما دباد جو آدمی اللہ کے لیے دواز اختیار کرتا ہے اللہ رب رلامی اس کو بلند کر دیتا ہے اللہ تعالی اس کو رفا عطا پماتا ہے اللہ کے لئے دواظو اللہ کے سامنے جھکنا اللہ رب غلام ایسے انسان کو بلندی عطا فرماتا ہے دواض اختیار کرے ہم خاکثار ہو رہے ہیں جتنا زیادہ اللہ کا تخواہ ہوگا اللہ کے دین کا علم ہوگا اتنا زیادہ انسان متوازے ہوگا عالم متکبر نہیں ہو سکتا ہے اگر متکبر ہے اس کا مطلب اس کے علم نہیں حقیقت میں. عالم جتنا بڑا ہوگا اتنا زیادہ متوازے ہوگا اتنا زیادہ اس کے اندر حادثاری ہوگی اگر اس کے اندر تکبر چیز پائی جاتی ہے اپنے علم پر غرور ہے تو ایسا انسان حقیقی معنوں میں عالم نہیں ہے جو انسان توازو اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے برمی ادا کرتا ہے تو یہ یانا ربی اختیار کرے ہمارے نبی کے چلنے کے جو تھا صحابہ نے بیان کیا کہ ہمارے نبی کیسے چلتے تھے نمبر ایک سکون اور وقار کے ساتھ چلتے تھے نمبر دو تیز کے زیادہ قریب درمیانی چال اختیار کرتے تھے ایسا لگتا تھا گویا کہ آپ دھیران سے نیچے اتر رہے ہوں یہی بہادر لوگوں کی چال ہوتی ہے گویا کہ آپ ہیران سے نیچے اتر رہے ہوں تیسری چیز یہ تھی کہ آپ ادھر ادھر مرتف نہیں ہوتے تھے نہ دائیں اور نہ ہی بائیں آ ضرورت ہے ضرورت کے تحت انسان ہو سکتا ہے ورنہ انسان کو دائیں بائیں متفق نہیں ہونا چاہیے سامنے انسان کی نظر ہونے چاہیے نمبر چار آپ نگاہوں کو پس رکھتے تھے نمبر پانچ جب آپ چلتے تھے صحابہ آپ کے آگے آگے ہوتے تھے اور آپ کی مشت مبارک فرشتوں کی طرف ہوتی تھی جیسا کہ ادھر جیس آتا ہے کام صلی اللہ اللہ علیہ وسلم مشاصاب مشا مشا اما مَ ہو ترک ری کا جب آپ چلتے تھے تو آپ کے صحابہ آپ کے آگے آگے ہوتے تھے اور آپ کی جو پیٹ ہوتی تھی پیٹ کے پیچھے فرشتے ہوا کرتے تھے یہ ابن ماضا کی صحیح روایت ہے امام البانی نے اس کو صحیح قرار دیا تو آپ جب چلتے تھے تو صحابہ آپ کے آگے آگے ہوتے تھے چھٹی چیز بیان کی گئی ہے کہ آپ قوت اور طاقت کے ساتھ چلتے تھے کام دہ مسا اقلاح معنی یہ ہے کہ قوت کے ساتھ چلنا ایسا نہیں کوئی بیمار چل رہا ہے کوئی تہائی کمزور انسان چل رہا نہیں طاقت کے ساتھ آپ چلتے تھے ساتویں چیز یہ ہے کہ راستے سے چیزوں کو ہٹایا بھی کرتے تھے آپ آپ نے دیکھا کوئی چیز اس کو آپ نے ہٹا دیا راستے سے تقریبتی چیزوں کو تو اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کا یہ انداز ہوا کرتا تھا یہ آٹھویں وصیت تھی نویں اور آخری وصیت یہ ہے کہ وقت دو دن سعودی کا ان نہ ان کرسوات امیر اپنی آواز پست رکھنا کیونکہ آوازوں میں سب سے بہتر آواز کی آواز ہوتی ہے آواز انسان کو پس رکھنا ضروری ہے انسان کے شرف اور اس کے مروبت کے خلاف ہے اونچی آواز میں وہ انسان بات کرتا ہے جو جس کے پاس دلیل نہیں ہوتی ہے بہتریل انسان اپنے آواز کی برندی پر اپنے اپنے یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ میں مظلوم ہوں حالانکہ وہ مظلوم نہیں ہوتا تو بلند آواز سے بات کرنا کسی کے حق پر ہونے کی یا یہ کہ اس بات کی گری نہیں ہوتی ہے کہ وہ آدمی مظلوم ہے بلند آواز سے بات کرنے سے کبھی کبھی بلکہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جو ظالم ہوتا ہے وہی زیادہ بلند آواز سے بات کرتا ہے کیونکہ اس کو ضرورت ہے اس کی جو حق پر ہوتا ہے یا جس جو ظلم جسے درم نہیں ہوتا زیادتی نہیں ہوتی ایسا انسان پرند آواز سے نہیں بلکہ دینی آواز میں انسان بات کرتا ہے تو یہ پرند آواز سے بات کرنا یہ کیا ہے یہ بربت کے خلاف ہے دوسروں کو ایزا پہنچانے کی بھی برادی ہے کیا آپ اتنے بلند آواز سے بات کر رہے ہیں کہ دوسروں کو ایزا اور تکلیف پہنچ رہی ہے زیادہ پرند آواز میں بات کرنے سے سننے والے کی قوت بھی متاثر ہو سکتی ہے اسی لیے شریعت کے اندر ہمیں اسے اس منع کیا گیا ہے خاص طور سے انسان جب اللہ تعالیٰ کے گھر میں ہو یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس ہو کہ وہاں انسان جا کر کے بلند آباز سے السلام علیکم یا رسول اللہ اس طریقے سے کہیں غلط ہے یہ کرنا یا وہاں جا کر کے بلند آواز سے بات کرے منع ہے ایسا کرنا عمر فاروق نے دیکھا دو لوگوں کو کہ بلند آواز سے بات کر رہے تو ان کو بلایا کہا کہ کہاں کے ہو تم کہنے لگے کہ ہم طائف کے کہا کہ اگر مدینہ کے ہوتے جی تو میں تم لوگوں کو مانتا لیکن تم لوگ طائف کے ہو کیا نہیں جانتے کہ اللہ رسول کی خبر ہے یہاں پر بلند آواز سے بت بات کرو دھیمی آواز سے بات کرو تو اللہ کیسور سے پردرسن کی خبر کے سامنے بھی انسان کو بلند آواز سے بات کرنا یا بلند آواز کرنا یہ بھی شریعت کے درج سے منع کیا گیا علماء کے سامنے بھی والدین کے سامنے بلند آواز کرنے سے انسان کو بھی منع کیا گیا ہے انسان اپنے والدین کے سامنے بلند آواز سے بات کر رہے ماں باپ کے اس کہنے سے بھی شریعت کے اندر منا کیا گیا تو ان کے سامنے بلند آواز کرخت آواز میں اونچی آواز سے بات کرنا اولاد کے لیے منع کیا گیا فلاطا پل ہوا ارفی فلاح ہوا انہیں اس تک نہ کہو ان کو نہ ڈانٹو نہ ان کو کو والدین کو بلکہ ان کے ساتھ آپ کی آواز پست ہونی چاہیے وہ آپ سے بڑے ہیں ان کا ادب احترام کیجئے آپ ان سے چھوٹے آپ کی آواز بھی چھوٹی ہونی چاہیے آپ ان سے نیچے آپ کی آواز بھی نیچی ہونی چاہیے یعنی کہ آپ کی آواز اوپر دلند ہو ایسی ولما امبیا کی وارث ہیں ان کے سامنے انسان بات کرے تو چی کر کے بات نہ کرے یہ شریعت کے اندر ایسے موقع پر منع کیا گیا ہاں اگر ضرورت کبھی ہے تو انسان برتآواز سے بات کرے آزاد دینے میں برت آواز چاہیے وہاں سرگیت کو, کو حکم دیا ہے انسان برتآواز سے بات کر آزام دے اس لیے ہمارے سر نوشر نے ابو محضورہ کو علاب رضی عالم کو حکم دیا کیونکہ ان تو جہاں اس کی ضرورت ہے وہاں انسان بلند آواز سے بات کر سکتا ہے ورنہ انسان کو آواز پست رکھنی چاہیے حتیٰ کہ آپ نماز پڑھتے ہیں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں وہاں بھی آپ کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ کی آواز اتنی بلند نہ ہو کہ دیگر نمازیوں پر آپ متاثر ہوں تشویش ہو کیا آپ قرآن بلند آواز سے پڑھ رہے کوئی شدت پڑھ رہا ہے کوئی نفید پڑھ رہا ہے یا اذان یا نماز کے بعد جو اذکار ہوتے ہیں ان اذکار کو اتنے برد آواز سے آپ پڑھے بھولے ازکار اللہ خخ اللہ استخلا تو ہے لیکن اس کے بعد انسان کی آواز خاموش ہو جانی چاہیے اتنی برند آواز سے انسان نہ پڑھے کہ دوسروں پر تشویش ہو اور انسان بھول جائے کہ میں کیا پڑھ رہا تھا تو انسان کی آواز میں بھی میانہ ربی ہونی چاہیے نہ صرف آواز کے اندر بلکہ پورے دین کے اندر میانہ ربی ہونی چاہیے دین میں میانہ روی ہے دین میں ہو نہیں ہے دین میں گلو اور سختی سے منع کیا گیا ہے اعتدال کے ساتھ دین پر من کرنے کا حکم دیا گیا ہے اعتدال کا مطلب وہ نہیں ہے کہ انسان حق چھوڑ دے اعتدال حق کے حق کا نام ہے اعتدال حق کا نام ہے نیانا روی حق کا نام ہے اعتدال یہ نہیں ہے کہ ایک عالم کہتا حرام ہے حرام ایک کہتا ہے واجب آپ کو مکروح ہے درمیانی قو دینا یہ اعتدال نہیں ہوتا آج کے دور میں لفظ اعتدال بہت مضنوع لفظ ہے ہر انسان جو عقیدہ رکھتا ہے جو فکر رکھتا ہے کہتا ہے میری فکر اعتدار والی ہے ایک منید بھی کہتا کہ میری فکر اعتدار والی ہے ایک انسان جو خارجی ذہن کا ہے وہ کہتا ہے کہ میری فکر اعتدار والی ہے ہر وہ فکر جو کتاب و سنت کے خلاف وہ اعتدال نہیں ہے اعتداد کا مطلب یہ ہے کہ قرآن و سنت کے موافق ہونا دو چیزوں کے درمیان والے کو اعتداد نہیں کہا جاتا ہے اس کو وسطیت نہیں کہا جاتا ہے اور نہ منافق کافر اور مومن کے درمیان ہے منافق اچھے ہو جائیں گے منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے کے اندر رہے گا کیونکہ منافق مومن اور کافر کے درمیان میں ہوتا ہے تو ہر درمیانی قول یہ اعتدار والا قول نہیں ہوتا ہے اس کے لیے دلیل چاہیے اگر دلیل کے مطابق ہے تو وہی معتدل ہے اگر دلیل کے خلاف ہے تو معتدل نہیں ہے چاہے اس کے اندر کتنی ہی نرمی کو ہو تو اعتدار سے چلنے میں نہیں اعتدار سے کھتوں میں نہیں بلکہ تمام دین کے اندر بھی انسان کو اتدار اختیار چاہیے یہ تھی ہزے لوکما علیہ السلام کی وصیتیں جو کہیں تفسیر کے ساتھ کہیں اقصار کے ساتھ آپ کے سامنے شرح کی گئی ہے میں اللہ تعالی دعا کرتا ہوں اللہ ابرامین ہمیں ان مصیبتوں پر آپ لوگوں سے پہلے کرنے اور عمل کرنے کی توفیق دے آپ لوگوں کو توفیق دے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اس مزید کے تمام ذمہ داران قابل مطابین کا اور آپ لوگوں کا کہ آپ لوگوں کی زمین اور ثبوت کے ساتھ سنا حوصلہ دیا ہمیں اگر آپ نہ ہوتے تو کس کو سناتے اس لیے آپ کا بھی بہت بڑا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ لوگ آئے وقت نکالا یہ دین سے منحص سے توہین اور سنت سے آپ لوگوں کی محبت کی گھری ہے اللہ تعالیٰ اس محبت کو برقرار رکھے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر قائم رکھے ہماری جو ہے سامیات ہیں خواتین ہیں کثیر تعداد وہ بھی حاضر ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے علم میں اضافہ کرے علم نافع ہم سب کو عطا فرمائے اور جو بھی اس دورے دنیا کے انعقاد کا سبب بنا ہے اللہ تعالیٰ ان سب کو علم سے نواز آنے لگی ہے وہ جدا کو علی محمد والا آ رہی وہ سویز میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ